جیسا کہ گزشتہ دو ہفتے قبل اعلان ہوا تھا کئی اس ہفتے سے تفسیر سے پہلے حدیث کا درس شروع ہوگا اس کے مطابق آج ہم اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں میں نے اس سلسلے میں جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کے شروع کے کچھ ورق کی کاپیاں آپ کے پاس ہیں مسند امام اعظم رحمت اللہ علیہ امام اعظم سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے چند وجہوں سے جن میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اکثریت سننے والوں کی وہ عام طور پر حنفی المسلک ہے تو امام ابنیفا رحمتہ اللہ علیہ کی طرف جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہیں کہ جن کو امام ابونیفہ نے روایت کیا ہے ان کا ہمارے سامنے آنا ہمارے علم میں اضافے کے لیے نہایت مفید ہوگا انشاءاللہ اللہ ایک وجہ تو انتخاب کی ہے دوسری وجہ انتخاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب بہت مختصر ہے پانچ سو تیئیس روایتیں اس کتاب میں ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے مختصر کتاب لے لیں اس کے بعد اور مزید کتابیں لے لیں گے پہلے ہی اگر کئی جلدوں والی کئی والیم والی اور ہزاروں حدیثیں جن میں ہیں ان کتاب کو لیجئے تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ بات آسانی کی ہے کہ مختصر کتاب سے شروع کیا جائے تیسری وجہ یہ ہے کہ تمام حدیث کی کتابوں میں دو کتابیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو کتابوں کی نسبت جن لوگوں کی طرف ہے ان کے درمیان میں واسطے بہت کم ہے ایک تو یہ کتاب اور ایک معطا امام مالک امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں ہم زمانہ ہیں امام حنیفہ امام مالک سے بڑے ہیں سن اسی ہجری میں پیدائش ہے اور امام مالک کی سن ترانوے ہجری میں پیدائش ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ایک سو پچاس میں ہوا اور امام مالک کا انتقال اس کے بعد ایک سو نواسی میں ہوا تو وہ عمر میں چھوٹے تو ہیں بعد میں دنیا میں آئے اور بعد میں دنیا سے گئے مگر ہم زمان ہے تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے جس طرح سے ان کی معتع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ سب سے پہلی حدیث کی وہ کتاب ہے جو اس وقت ساری دنیا میں بڑی آسانی سے ملتی ہے اور تمام محدثیم نے سب سے پہلی وہ کتاب مرتب ہوئی مت امام مالک بخاری مسلم ترمیزی ابو داؤد یہ سب تیسری صدی کے ہیں لیکن پہلی صدی کے آخر یا دوسری صدی کے شروع میں وہ مصنفین کی جن کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان میں امام ونیفا اور امام مالک ہیں امام مالک کے مثلاً معتمیاں جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابن شہاب زہری نافع ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں ان کے, ان کے شاگرد ہیں نافع ان کے شاگرد ہیں ابن شہاب اور ان کے شاگرد ہیں امام مالک تو امام مالک اور نبی اور صحابی کے بیچ میں دو ہی واسطے ایک ابن شہاب کا اور دوسرے نافع کا تو دو واسطے آ تو ظاہر ہے کہ چھ سات واسطے اور دس واسطوں کی تو واسطوں کی کمی کی وجہ سے وہ روایت اور حدیث اس کا درجہ بڑھ جائے گا اور محدث اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ واسطوں کے کم ہونے میں حدیث کے معتبر ہونے کا جو ہے وہ بڑا دخل ہے جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی وہ حدیث قابل اعتبار ہوگی اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان روایتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ جمع کیا اور بخاری کی خصوصیات میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ سلاسیات جن میں تین واسطے یا چار واسطے جن میں صحابی, صحابی کے بیچ میں آتے ہیں بہت اہم ہے وہ بات تو جس طرح سے امام مالک کی معتا کا مقام اس لیے بلند ہے کہ واسطے بہت کم ہیں صحابی کے اور ان کے بیچ میں امام غنی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی حال یہی ہے امام غنیفا رحمت اللہ علیہ کے حالات میں میں موقع ہوا تو آگے ذکر کروں گا ان کے استاذ میں اطا ابن ابی رباح اطا ابن ابی ربا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے شاگرد ہیں اور امام بنیفا ان سے روایت کرتے ہیں تو اب بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے صحابی کے اور امام کے بیچ میں ایک ہی واسطہ تو اس لیے ان کی روایتوں کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اس لیے میں نے مسند امام اعظم کا انتخاب کیا اور ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور زندگی رہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ شاء امام مالک شروع کریں گے اگرچہ اسلامک فاؤنڈیشن میں میں نے سب سے پہلے معت امام محمد لی تھی اور اس کے بعد مشکا شریف شروع کی وہاں اسے انتخاب کی وجہ یہاں تو نہیں بتلانی چاہیے تھی وہیں بتلانا تھا کہ معت امام محمد جو ہے وہ امام مالک کے معتا ہے مگر معطا امام مالک کی اس کے دو رابی ہیں ایک تو یاہیا جو یحییٰ کی روایت ہے اس کو تو معت امام مالک ہی کہا جاتا ہے اور جو امام محمد کی روایت سے اس کو متا امام محمد کہتے ہیں لیکن ہے اصل میں امام مالک کی تو میں نے معت امام محمد کو لیا تھا کیونکہ امام محمد جو ہیں وہ حنفی میں ہیں اور امام مالک کی, کی کتاب کو لا رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے مشکار شریف وہاں شروع کی ہوئی الحمدللہ کہ کے وہ نصف کے قریب ہو گئی اس لیے کہ وہ ساری کتابوں کا وہ خلاصہ جو حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے تو اس میں سارے مسائل آ جاتے ہیں اس واسطے میں نے مشکار شریف کو لیا تو یہ تو ایک مختصر سی وجہ ہے اس کتاب کے انتخاب کی چونکہ ہم پہلے پہل حدیث کا پروگرام شروع کر رہے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں حدیث کے تعلق سے جو بنیادی ہیں اور اصولی ہیں وہ علم میں آ جانی چاہیے جہاں تک حدیث کا مسئلہ ہے حدیث کے لغوی معنی یعنی عربی زبان میں وہ نئے کے بھی ہیں جدید جس کو بولتے ہیں ایک چیز نئی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ حدیث اور پرانی ہو تو اس کو کہتے ہیں قدیم تو قدیم کے مقابلے میں حدیث ایک معنی تو یہ دوسرے معنی حدیث کے آتے ہیں بات کے گفتگو اور بیان اسی لیے قصوں کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور احادیث ان کی جمع ہے تو یہ دو مانا آتے ہیں لغت کے اندر اگرچہ اس مادے سے ہا اور دال اور سے اس سے پھر آگے چل کر کے اور مانا بھی نکلتے چلے جاتے ہیں لیکن اس وقت ہم دو مانوں کو لے رہے ہیں حدیث جو ہمارے سامنے ہے اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں حافظ ابن حجر جو بڑے مشہور محدث اور بخاری کے بڑے مشہور شارے ہیں اور چھٹی ستی ہجری کے ہیں انہوں نے اس کی وجہ بتلائی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو قدیم ہے اس کے مقابلے میں رسول کے کلام کو حدیث کہا گیا کیونکہ وہ قدیم نہیں ہے بلکہ وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعد میں وجود میں آنے والا ہے اس واسطے قرآن کی نسبت سے اس کو حدیث کہا گیا یہ تو حافظ ابن حجر کا کہنا ہے مگر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں پاکستان تشریف لے گیا پاکستان بننے کے ساتھ اور وہیں انتقال ہوا ان کا فرمانا یہ تھا ان کی کتاب حدیث کے اندر بڑی مشہور مسلم شریف کی شرح فتح المنیم کے فتح المنیم تو امام نوی کی فتح تو ہے ہاں فتح المریم تو اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ کہ حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حال قرآن شریف کے ایک صورت میں بتلائے گئے ہیں اور ان تین حالتوں میں اللہ سبحان تعالیٰ نے تین ہدایتیں دی ہیں ہر ہدایت اس خاص حالت کے مناسب ہے اور وہ تین حالتیں جو بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سورہ و دہان ہے ایک حالت تو بتلائی گئی و جدہ کا یتیم انفا آپ کو یتیم پایا گیا یتیم تھے آپ آپ کو ٹھکانہ دیا یتیم تو پہ ٹھکانہ ہوتا لیکن آپ کو اللہ نے ٹھکانہ دیا ہے وہ اس تفصیل میں میں نہیں جاتا وہ تو سیرت کا واقعہ یا وہ آیت آئی تھی جب میں نے بتلا بھی دیا تھا دوسری حالت بتلائی کہ وہ جدہ کا آ فغنا آپ غریب تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گینا آتا فرمایا تیسری حالت یہ کہ وہ جدہ کا با الن فاہدا آپ بے خبر تھے آپ کی رہنمائی کی تو تین حالتیں ہیں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تین ہدایتیں بھی ہیں اور تینوں ہدایتیں تین حالتوں کے مناسب ودا کا بال انفاد آپ کو یتیم آپ یتیم تھے وبائی جدہ کا آپ یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا اس کے مناسب تو ہدایت دی گئی فامل یتیم افلاطر پھر یتیم کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے آپ نے یتیمی کا تاخ سہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یتیمی کتنی تکلیف دے لہذا یتیم کے ساتھ آپ کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے نرمی کا ہونا چاہیے محبت شفقت کا ہونا چاہیے ایک ہدایت تو ٹھیک آپ کی اس حالت کے مناسب ہے دوسری حالت وقاً فاغنا آپ غریب تھے تو غنا آتا ہوا ہماری طرف سے اس کے مناسب ہدایت ہوئی کہ وام مسا الافراتنہر جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکے مت تو دینا ہو تو دیجیے اگر ہے دینے کے لیے اور اگر نہیں ہے تو قلوم معروف مخصرت اچھی اور بری بات کہہ دینا جو ہے وہ اس سے کہیں اچھا ہے کہ صدقہ دیجئے اور اوپر سے اس پر پٹخار مار دیجئے تو اچھی بات کہہ دیجئے یہ بھی ایک صدقہ ہی ہوگا تو آپ کی اس غربت کی حالت کو مسکنت کی حالت کو بتلا کر اس کے مناسب ایک ہدایت دی گئی اور تیسری حالت و بجا قبا الفادہ آپ بے خبر تھے تو آپ کی رہنمائی ہوئی تو بے خبری کہیں کھانے پینے کی چیزوں سے یا بزنس بے اپاس سے ظاہر ہے کہ قرآن میں جو بات اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے اس سے مراد ہے کہ شریعت سے مسائل اور احکام سے تو اس سے آپ بے خبر تھے سو اللہ سبحان و تعالی نے رہنمائی فرمائی اور علوم اور معرف کے دروازے کھول دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مناسب کیا ہدایت ہے اماں بنیامتی ربی کا فحدس اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کیجئے تو تحدید کہتے ہیں تحدیث نعمت کے شکر گزاری کے جذبے سے اظہار نعمت کرنا یہ ہے تحدیث نعمت اسی واسطے مثلاً اس کے واقعے سے سمجھ میں آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے میں لے کو چلے آپ جانتے تھے یہ کون ہے آپ نے پوچھا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں حرض کے یار رسول اللہ اللہ کا دیا بہت آپ نے فرمایا تو پھر تم تحدیث نعمت کیوں نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کپڑے دیے ہیں تو اس کو پہنو ان کو اس کے استعمال کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو تو یہ ہے وہ تحدیث نعمت تو اما بنعمت ربی کا جب علوم اور معارف ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی تو اس کی تحدیث کس طرح ہوگی اس کو بیان کیجئے لوگوں میں پھیلائیے اس کو یہ ہے ان کی تحدیث یہاں سے گویا حدیث تحدیث اور مادہ ایک ہی ہے اے اور دال اور سے یہاں سے وہ حدیث بنی معاشی رحمت عثمانی رحمتہ اللہ نے فرمایا اور واقعہ یہ ہے کہ غور کیا جائے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے باتوں کے لیے اس لفظ کا استعمال فرمایا فرمایا کہ حدیث مجھ سے تم اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو مجھ سے بیان کر دو تو معلوما حدیث کا لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کے تعلق سے اور جو چیز بھی آپ لائیں ان کے تعلق سے آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا تو بعد میں علماء نے اس, اس لفظ کو لے لیا تو یہ تو ہوئی کہ اس حدیث, حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے اب کن چیزوں کو حدیث کہا جاتا اس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک ہے ارشادات رسول پیغمبر نے کیا فرمایا دوسری ہے فیل رسول پیغمبر نے کیا کام کیا اور تیسری ہے تقریر رسول تقریر قرار سے ٹھہرنا थہر، جس کو کہتے ہیں تقریر کے معنی یہ ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام کیا گیا اور آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس سے انکار نہیں کیا روکا نہیں اس کو کہتے ہیں تقریر کیا مطلب ہوا آپ نے اس کام پر اس کو ٹھہرنے دیا منع نہیں فرمایا یہاں سے تقریر کے رسول قرار کے مان ان تینوں کے مجموعے کو حدیث کہا جاتا ہے قول رسول فعل رسول تقریر رسول اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قول یا فعل یا تقریر صحابی اس کو روایت کرتے ہیں تابئی اس کو لیتے ہیں تب تابی اس کو لیتے ہیں وہ سلسلہ چلتا جس کو کہا جاتا ہے روایت گہیوں یعنی کا یہ کہ اس کو صنعت کہیں گے صنعت کہتے ہیں اس سلسلے کو اس کڑی کو اس چین کو کہ فلانے نے فلانے سے سنا فرانے نے فرانے سے سنا فلانے نے فلانے سنا،, سنا یہ چین جو ہے راویوں کی رپورٹرس کی اس کو کہا جاتا ہے صنعت اور جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے متن تو ایک سند ہوتا ہے ایک متن ہوتی تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سند کے اندر صحابی کا بھی تسکرہ ہے کہ صحابی فلاں ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تسکرہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا اور آپ نے یہ کام کیا ایسی حدیث کو کہ جس کا سلسلہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑ جاتا ہے اس حدیث کو کہا جاتا ہے مرفوع یعنی رفع کا مطلب اٹھانا بات کو لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا ہے ایسی حدیث کو مرفو کہتے ہیں اور اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کا یا کسی فعل کا اور تقریر کا ذکر نہیں بلکہ صحابی کا ہے کہ عبداللہ بن صلی اللہ ابن عباس اللہ عنہ نے یہ فرمایا عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا یا انہوں نے یہ کام کیا یا ان کے سامنے یہ کام ہوا تھا ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے موقوف یعنی آگے جانے سے رک گئی ہے صحابی تک رک گئی ہے نبی تک بات کو نہیں پہنچایا گیا ایسی حدیث کو موقوف کہا جاتا ہے <تصفح> پھر اس میں جہاں تک صنعت کا تعلق ہے جس کو میں نے کہا تھا وہ چین رپورٹرس کی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ کس درجے کا ہے راوی کے معتبر ہونے میں جن چیزوں کی رعایت کی گئی ہے وہ بڑی عظیم الشان ہے اس واسطے واقعہ یہ ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ کتابیں لکھ لی گئی حدیث کی اور ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا اب پڑھ لیجئے اور پڑھ کے بیان کر دیجئے ورنہ آج جو ہم لوگوں کی حالت ہے اس کے لحاظ سے تو کوئی بھی فٹ نہ بیٹھتا اس معیار پر کہ وہ حدیثیں خود سے گویا روایت کریں اپنی یادداشت کی بنیاد پر کیونکہ اس میں عالم ہونا ضروری ہے عامل ہونا ضروری ہے میں یعنی عمل کرنے میں اس کی تفسیر میں بتلاؤں گا تیسری بات یہ کہ وہ صاحب مروت ہو صاحب مروت کے معنی یہ ہوئے کہ راستے میں چلتے ہوئے کھاتا پیتا نہ ہو راستے میں کہیں پیشاب استنجے کے لیے نہ بیٹھا ہوا نظر آئے جو چیزیں کہ سوسائٹی میں معاشرے میں اسلامی کسی انسان کو بے وقت کر دیتی ہو وہ کام کبھی نہ کرتا ہو اور بابت ہو بات سے بابت کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان روایتوں کو جس کو بیان کر رہا ہے یا اور تمام روایتوں کے تعلق سے وہ الفاظ اور معنی کو ٹھیک طور پر وہ لینے والا ہو یہ نہیں کہ آگے چل کے بعد کوئی پھول بھلنیا ہو گیا پتا نہیں کیا لفظ کیا ہے یہ لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دے بابت ہونا چاہیے تو صاحب عامل کے تعلق سے عمل کرنے والا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں فرائض اور واجبات جو ہیں ان میں تو کہیں جھول نہ ہو بالکل عقیدہ درست ہو فرائض اور واجبات میں پختہ ہو سنتوں کا اہتمام ہو رہ گئی بات یہ کہ وہ جو وہ مستحبات جو ہیں وہ نوافل وغیرہ ان کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس پر بھی کاربند ہو اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اگر اس میں جہاں تک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مکرو اگر ان میں کبھی کبھی کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو وہ معاف ہے لیکن اگر کسی مکرو عمل پر جو ہے وہ مداومت ہے اور پابندی ہے تو چونکہ مکرو پر ہمیشہ مکرو کو اختیار کرتے رہنا وہ بڑا گنا بنا دیتا ہے تو پھر وہ بھی اس کا درجہ گھٹا دے گی اس راوی کو موتبر نہیں قرار دے گی اب اگر اسی درجے کے راوی پوری چین میں ہیں چاہے وہ اس میں دس رابی ہوں چاہے پانچ ہوں چاہے آٹھ ہوں تو وہ روایت کہلاتی ہے صحیح اور صحیح کی بھی پھر دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ پورا سلسلہ جو ہے چین ان میں ہر کڑی جو ہے پرفیکٹ ہے اس میں وہ عالم بھی ہے عادل بھی ہے عامل بھی ہے وابد بھی ہے وہ ساری چیزیں تب تو, تو کہیں گے اس کو صحیح لیا نہیں ہے. یعنی یہ حدیث روایت اپنی ذات سے صحیح ہے اور اگر اس میں کہیں ایک راوی جو ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس معیار پر نہیں آ رہا ہے محدثین اس کے بایوگرافی میں کچھ کلام کر رہے ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ کوئی اور روایت اس روایت کی تارید کرتی کہ نہیں کرتی جو مضمون یہاں بیان ہو رہا ہے وہ مضمون کسی اور روایت میں بھی ہے کہ نہیں اگر کسی اور روایت سے اس روایت کی تائید ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح کہیں گے مگر صحیح لی گئی یعنی کسی اور روایت کی تائید کی وجہ سے اس کو صحیح قرار دیا گیا اب اگر اس کڑی کے اندر راویوں کے وہ اسٹینڈر نہیں ہے محدثین نے جو مقرر کیا ہے وہ نہیں کہیں کہیں تھوڑے اسی جھول پائے جاتی تو پھر اس روایت کو کہتے ہیں حسن اچھی روایت ضعیف نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ناقابل اعتبار ہے راوی قابل اعتبار ہے مگر اس میں یار کا نہیں اس روایت کو حسن کہتے ہیں پھر وہاں بھی وہی صورت ہے کہ اگر وہ پوری چین میں اتفاق کہیں ایک ہی ایسا ہے جو حسن بنا رہی اس روایت کو تو تو حسن ہسن لی جاتی ہوگا اور اگر اس میں ایک راوی ضعیف ہو گیا تو دیکھیں گے کہیں اور سے تائید ملتی کہ اس روایت کے واسطے اگر تائید مل گئی تو حسن لی اور اگر ایسی روایت ہے کہ اس روایت کی تائید کہیں نہیں ملتی اور اس میں رابی ضعیف ہے تو پھر وہ روایت ضعیف ہے تو صاحب اب آئیے یہ کہ امام بخاری امام مسلم اور دوسری روایتیں جو دوسری کتابیں ہیں ان کو سیاہ اور صحیح اسی واسطے کہتے ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں ان روایتوں کو جمع کیا ہے کہ جو صحیح کے معیار پر آتی ہوں یعنی اس چین کے اندر کوئی راوی ایسا نہیں ہے کہ جو اس معیار سے نیچے ہو جبکہ بخاری کے اندر سات ہزار دو سو پچھتر ہیں مگر ابھی آپ کے تعجب میں اور اس سے اضافہ ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ ایک لاکھ صحیح حدیثوں کے اندر سے تو ایک لاکھ صحیح حدیثیں ان کے پاس تھیں اور ایک لاکھ ضعیف حدیثیں تھیں جو ان کو یاد تھیں اور ان میں سے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے جو بھی اس کی وجہ رہی ہو جس میں یہ میں نے کہا کہ سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں بخاری کے اندر ہیں اور اگر ان مقررات کو جن کو دو یا تین مرتبہ کسی بھی وجہ سے بیان کیا گیا مثلا ایک حدیث کے اندر تین مسئلے بیان ہیں تو جب وہ مسئلہ ہوگا بیان تو وہاں بھی لے لیا پھر دوسرا مسئلہ آیا تو وہاں بھی اس روایت کو لے لیا اس کو مکرر کہیں گے اگر مقررات کو ہٹا دیا جائے تو پھر چار ہزار حدیث ہیں بخاری کے اندر اور تقریباً اتنی حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں کہ چار ہزار حدیثیں مسلم شریف میں بھی ہیں اگر مقررات کو اس میں سے نکال دیا جائے حدیثیں تو دو دونوں کتابوں میں صحیح ہیں مگر دو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے کیونکہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح القتب اباد کتاب اللہ البخاری کتاب اللہ کے بعد قرآن شریف کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ امام بخاری کی الجام اور صحیح ہے تو ایک تو یہ کہ جب مسلم شریف بھی صحیح ہے اور بخاری بھی صحیح ہے تو پھر آخر بخاری کو کیوں کہا گیا ایک تو میں اس کی وجہ بتلاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں ہاں سیاح ہیں مگر اس کو یہ معنی نہیں ہے کہ جو روایت اس میں نہ ملے اس کو صحیح نہ کہا جائے ایسا نہیں ہے امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس, میرے پاس ایک لاکھ حدیثیں صحیح تھیں ان کے اپنے معیار پر لیکن ظاہر ہے کہ اس سب کو تو نہیں جمع کر لے سکتے تھے کتاب کے اندر انہوں نے جس مسئلے سے متعلق جس روایت کو سمجھ مناسب سمجھا لے لیا اور باقی کو ہو لیکن وہ روایتیں دنیا میں ناپید تو نہیں اور محدثی نے ان کو لیا ہے تو اس لیے بخاری اور مسلم کے اندر حدیثیں صحیح ہیں لیکن اس کے ماننے کہ جو بخاری میں نہ ہو وہ صحیح نہیں اسی لیے سیاہ جو ہیں وہ اور بھی ہیں تو سیاہ ستہ کا نام آتا ہے چھ سیاہ ان میں بخاری مسلم ترمزی, ابو ابودا نسائی ماجہ ابن ماجہ کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ ابن ماجہ چھٹی کتاب ہے بعض کہتے ہیں موتا امام مالک امام مالک کے محتا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا بعض اس کو کہتے ہیں تو یہ چھ صحیح کتابیں ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حسن نہیں امام ترمیزی خود روایتوں کو بعض حسن روایتوں کو لاتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ وہ کم ہے سیاح کا غلبہ ہے زیادہ روایتیں سیاح ہیں اس لیے امام ترمیدی جہاں کہیں روایت کہیں صحیح سے نیچے حسن میں ہو تو وہاں اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ حسن ہے مطلب ہوا کہ باقی اور روایتیں جس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کر رہا وہ سب سیاح کم ہیں جو صحیح کے نیچے ہیں اس لیے ان کو سیاہ کہا گیا تو ایک تو یہ بات ہوئی دوسری یہ کہ جب میں نے پہلے کہا تھا کہ مسلم اور بخاری میں دونوں میں آخر بخاری کا معیار کیوں اونچا ہے اصل میں امام مسلم نے تو اس کی رعایت کی ہے کہ دونوں راوی جو ہیں ایک راوی جو دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے ان دونوں کا ہم زمانہ ہونا کافی ہے یعنی یہ بات ہم کو ہمارے سامنے پروف ہو جائے ثابت ہو جائے کہ مثلاً الرحمان ہے اور دوسرا جو ہے مثلاً مثال کے طور پر عبد الرحیم ہے تو عبدالرحمان اگر عبد الرحیم سے روایت کر رہا ہے تو اگر ہمیں یہ معلوم گا کہ ان دونوں کا زمانہ ایک ہے ہی نہیں ایک تو مر چکا تھا دوسرا بعد میں پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کس طرح مان لیں گے اس کو تو دونوں کا ہم زمانہ ہونا ضروری ہے یہ تو امام مسلم کا معیار ہے امام بخاری کا معیار یہ ہے کہ دونوں کا ہم زمانہ ہونا ہی نہیں بلکہ دونوں کے ملاقات بھی ثابت ہو سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک زمانے میں ہوں گے ایک زمانے میں مگر ملے بھی کہ نہیں ملے یہ بات بھی ثابت ہونی چاہیے اس لحاظ سے امام بخاری جو ہیں وہ اپنے معیار میں سارے محدسمی چونکہ انہوں نے شرط بڑی سخت لگا دی ہے اس لیے ان کا درجہ ان کی کتاب کا درجہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ ہیں حدیث کے تعلق سے مختصر اور بنیادی باتیں کچھ اور بھی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اب ختم ہو گیا اس کو آئندہ ہفتے میں بتلاؤں گا یہ اس کے اوراق ہیں اور ان کو یہیں جمع کر دیا کریں ہر دفعہ تو جیسے جیسے ہوگا میں ان کے انشاءاللہ فوٹو کاپی لاتا رہوں گا भी भी وہ اس میں نقل کیا گیا اثر کے لیے میں نے کہا تقریر جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ تقریر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس سے نہیں روکا تو آپ کا قول اور آپ کا فیل اور آپ کی تقریر جب نقل کی جائے تو وہ مرفو ہے اور اگر صحابی کا قول اور فیل ہے تو وہ موقوف ہے تو یہ اگر سلسلہ صنعت متصل ہے بیچ میں گیپ نہیں تو اس صنعت کو متصل کہتے ہیں اور حدیث بلا شبہ وہ قابل اعتبار ہے کہ تمام راوی اس میں قابل اعتبار ہو اگر ایسی روایت ہے ایسی حدیث ہے کہ اس میں صنعت جو بیان کی گئی ہے راویوں کی تو اس میں تابعی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا جبکہ یہ معلوم ہے کہ تابعی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو بلکہ صحابی کو دیکھا ہو مگر وہ حدیث بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا تقریر کی اور بیچ میں صحابی کا نام نہیں لیتا ایسی روایت کو یا ایسی صنعت کو کہتے مرسل یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے صحابی کے تذکرے کو رہنے دیا گیا جہاں تک ایسی روایت کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تمام اور رابی معتبر ہیں تو اس حدیث کو اس صورت میں فقہ اور محدثین قابل حجت یعنی دلیل کے طور پر اس کو پیش کرنے کے لیے کافی سمجھتے ہیں جب وہ تابعی محدسین میں زیادہ مشہور ہو جیسے ابن شہاب زہری نافع تو یہ وہ حضرات ہیں کہ یا اسی طرح سے طب طابعین میں سفیان سوری یہ سفیان ابن اوینا حاصل ہی ہوا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ تابعین اور تبع تابعین میں محدسین اور فقہ کے ہاں بہت قابل اعتبار ہے ابن شہاب زہری اگر یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ حدیث مرسل ہے مگر تمام محدسین اور فقہ کے ہاں اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ ابن شہاب زہری جو ہیں وہ قابل اعتبار ہے اور جب وہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ یقین سے ان کے پاس پہنچی انہوں نے صحابی کا نام کیوں نہیں لیا اس نے نہیں لیا اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے زمانے میں یہ حدیث اتنی مشہور ہے اتنے اس میں صحابی کا نام لینے کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ مختلف صحابہ سے وہ روایت ہو رہی ہے اس واسطے انہوں نے اس کا نام نہیں لیا صحابہ کا جنہوں نے اس کو روایت کیا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر دیا محدین اور فقاع سمجھتے ہیں کہ ابن شہاب ظہری جیسے آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی حدیث بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور فعل اور کوئی تقریر نقل کریں اور وہ ان کے نزدیک وہ تحقیق نہ ہو چکی ہو اس کی کہ یہ بالکل پایا ثبوت کو ہے تو یہ ہے اسی لیے مرسل, مرسل روایتوں کو بعض محدسین نے خاص طور پر جمع کیا جیسے ابو داؤد جو ہے سورن ابو ابوداؤد امام ابوداؤد حدیث کے مشہور امام جن کی کتاب ہے مسنت ابودا سورن ابو داؤد تو انہوں نے مراسیل کے نام سے کتاب لکھی ہے مراسیل ابو داؤد اس کا نام ہے جس میں مرسل روایتوں کو جمع کر دیا گیا اگر بیچ میں اس چین کے اندر بیچ میں کہیں کٹ ہے کہ مثلا عبداللہ نے نقل کیا عبد الرحمان سے عبد الرحمان کو نقل کرنا چاہیے تھا عمر سے بیچ میں عبد الرحمان غائب ہو گیا ایسی روایت کو منقطع کہتے ہیں یعنی یہ صنعت میں بیچ میں گیپ آ گیا ایسی روایت قوی نہیں ہے کیونکہ نہیں معلوم کون ہوگا تو یہ قوی نہیں ہے یہ کمزور سمجھی جاتی ہے ایسے ہی جیسے صنعت تو متصل ہے کنٹینیو ہے مگر بیچ میں جو ایک راوی ہے یا وہ کمزور ہے محدثین اس, اس کو کمزور قرار دیتے ہیں یا وہ مشغول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بائیوگرافی محدثین کو معلوم ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ آدمی کون ہے تو مجھول کہتے ہیں اس کو تب وہ روایت جس طرح سے کمزور ہو جاتی ہے بیچ میں اگر گیپ آ جائے تو وہ بھی روایت کمزور ہوگی متصل صنعت والی روایت وہ البتہ مضبوط ہوتی ہے یہ تو ہے حدیث کی قسمیں اب آئیے حدیث کی کتابوں کی بھی قسم ہیں شاہ عبد الحدیز محدث دہلی رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث کی کتابوں کے اپنے ترتیب کے اور مضامین مز کے لحاظ سے یعنی کس طرح کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے؟ کس مضمون سے متعلق اس کے لحاظ سے پانچ قسمیں بتلائی ہیں حدیث کی کتابوں کی یا جامع ہوگی ایک نام جامع ہے دوسرا نام ہے سنن تیسرا نام آتا ہے وہ میں بتراؤں گا کیا کیا ہے اس میں فرق ہے تیسرا نام ہے جو مسنت کہلاتا چوتھا نام آتا ہے چوتھی قسم ہے جس کو کہتے ہیں مجامعہ اور پانچویں قسم ہے جس کو کہتے ہیں جز جمع اس کی اجزا ہے یہ ہیں قسم حدیث کی جامع اس کو کہتے ہیں جس میں آٹھ قسم کے علوم سے متعلق حدیثیں آ رہی ہیں آٹھ علم ہونے چاہیے یہ اس کو کہیے آٹھ باب ہونے چاہیے آٹھ چیپٹر کہہ سکتے ہیں ایک تو ہے عقائد بلیوز عقیدہ اس سے متعلق اس میں باب ہو اور اس کی روایتیں ہوں دوسرا جو ہے چیپٹر وہ ہوگا احکام کا چاہے اس میں عبادات ہوں چاہے اس میں معاملات ہوں چاہے اس میں اخلاق ہو چاہے اس میں معاشرت ہو یعنی رہن سہن کے ضابطے اور قاعدے نکاح شادی طلاق وغیرہ سب وہ سیما جاتا ہے یہ کتاب الاحکام ہے دوسری عقائد کے ساتھ احکام سے متعلق آنی چاہیے تیسرا باب ہے اس میں تفسیر کا قرآن پاک کی بعض آیتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ملتا ہے حدیث کتاب آپ نے کسی آیت قرآن کے کوئی تفسیر بیان فرمائی ہے کیا بیان فرمائی تو یہ کتاب التفیر تیسرا باب یہ ہوگا اور چوتھا باب ہوگا کتاب السیر کا یعنی سیر کا مطلب ہے اور اس کا دوسرا نام المغازی بھی آتا ہے یعنی غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوئی ہیں ان میں جنگیں تو اس کا ایک باب ہوگا اس کو کتاب المغازی بھی کہا جاتا ہے غزوات کی جمع کتاب السیر بھی کہا جاتا ایک باب یہ ہوگا چوتھا باب ہوگا مناقب کا منقبت جس کو کہتے ہیں تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان کے اوساف بیان فرمائے ان کی تعریف فرمائی ہے یہ کتاب المناقب ہے یہ ہوگا اس میں اور ایک ہوگا جس کو کہتے ہیں کتاب الفتن کتاب الفتن کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اس اس طرح کے فتنے ہوں گے یہ کام ہوں گے اور پھر یہ مصیبتیں آئیں گی یہ کتاب الفتن کہلاتا اور ایک باب ہوگا اشرات کا اشرات جو ہے یہ علامات جس کو ہم بولتے ہیں ان کو اشرات بھی کہا جاتا ہے سائنس یعنی قیامت کی نشانیاں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کتاب الاثرات تو یہ آٹھ مضامین جو ہیں جس میں بیان کیے جائیں آٹھ ابواب ہوں یا آٹھ کتابیں ہوں یا آٹھ چپٹرز ہوں جس کتاب کے اندر یہ ہوگی اس کو کہتے ہیں جامع امام بخاری کی یہ کتاب جو ہے جو مشہور یہ جامع ہے امام ترمیزی کی کتاب جو ہے جامع وہ بھی جامع ترمیزی کہلاتی ہے اور اگر حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ آٹھ ہوں ابواب نہ ہوں اور ہوں بس کم ہوں اور فقہ کی ترتیب جو فقہاں نے ایک ترتیب قائم کی ہے اس ترتیب کو انہوں نے فالو کیا ہو اپنی کتاب کو مرتب کرنے کے اندر مثلاً پہلے کتاب التہارت ہو پاکی ناپاکی کے مسائل اس کے بعد کتاب الصلاط ہو نماز کے مسائل اس کے بعد کتاب الزکت ہو اس کے بعد کتاب السوم ہو روزے کے مسائل اس کے بعد کتاب الحج ہو پھر اس کے بعد کتاب النکاح ہو پھر اس کے بعد کتاب الطلاق ہو پھر اس کے بعد کتاب الب و ہو خرید و فروت اس کے اندر اجارہ وغیرہ رینٹ پر دینا اور سود وغیرہ کے مسائل اسے پھر شرکت اور مزاربت جس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ اور اسی طرح سے کھیتی اور باڑی کتاب و کتاب المساقات پانی دینے کا مسئلہ جو اس میں یہ یہ سارے جو آئیں گے جس ترتیب کے ساتھ جو فکہ فقہ کی ترتیب ہے تو محدث نے جب اس کو فالو کیا ہو ایسی کتاب کو سنن کہا جاتا ہے جیسے سنن مسلم سنن ابو داود سنن نسائی سنن ابن ماجہ یہ کتابیں جو ہیں یہ مصنفین کے نام سے ہیں اور یہ سب سنن کی قسم آتی ہیں چوتھی قسم ہے مسند کی جس کی جمع مسانید ہے مسند حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حدیثوں کو جو جمع کیا گیا ہے وہ صحابی کے نام کے لحاظ سے مثلاً عبداللہ ابن عمر ہیں عبداللہ ابن عمر کی جتنی روایتیں اس محدث کو دینی ہیں اس مصنف کو اس رائٹر کو ان سب کو ایک جگہ اس نے کر دی عبد ابن عمر کی یہ, یہ روایت یہ روایت وہ چاہے کسی بھی عقیدے سے متعلق ہو نماز سے متعلق ہو زکوٰۃ سے متعلق ہو اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے عبداللہ ابن عمر کی ساری روایتیں ایک جگہ مل جائیں گی اس میں الفابیٹیکل آرڈر ہوگا سمجھ میں الف کے اندر مصر ہوگی ابو بکر مثلاً تو ابو بکر الف کے اندر آئے گا تو لہذا وہ علیف کے زیل میں آ جائے گا یا پھر اور جو بھی علیف کے سے جن کے نام شروع ہو رہے ہیں اس ترتیب سے پھر بے کی ترتیب سے پھر تے کی ترتیب سے اس طرح یوں کہیے کہ جو آج کا جو کمپیوٹرائز سسٹم جس کو کہتے ہیں اس طرح سے ان روایتوں کو جمع کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں مسنت جس میں سب سے عظیم کتاب جو ہے مسنط امام احمد ابن حنبل ہے مسنت امام نے یہ اسی طرح اور بھی ہیں مسانیت مسنط علم وغیرہ وغیرہ بہت سی کتابیں چوتھی قسم ہے معجم کی ماجم اس کو کہتے ہیں کہ جو مصنف اور جمع کرنے والا ہے مؤلف وہ اپنے شیخ کی ایک محدث کی روایتوں کو ایک جگہ لے لے چاہے وہ اس کی کوئی بھی سند ہو اس میں کوئی بھی صحابی آ رہا ہو اس کے بعد اس کی حدیثوں کو ختم کر کے پھر دوسرے محدث دوسرے اپنے استاد کی روایتوں کو لے لے ای ایسی روایت ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے معجم جیسے ماجم تبرانی تو امام تبرانی نے ماجم کے انداز میں کتاب کو مرتب کیا ہے اور چوتھی چیز پانچویں جو قسم ہے وہ کہلاتی جز جس کی جمع اجزا جز اس قسم کو کہتے ہیں کتابوں کی حدیث کی کتابوں کی جس میں ایک مسئلے سے متعلق روایتوں کو یکجا کر دیا گیا ہو سو تو مثلا نماز سے متعلق ہے بس نماز کی ساری روایتیں جو ہیں ایک جگہ کر دی اور اس کو ایک کیا بولتے ہیں ایک فولڈر اس کا بنا دیا مثلا اس کو کہتے ہیں جز اور اس پہ اس طرح بھی امام بخاری کی بھی ہیں جو سے بخاری کے نام سے امام بخاری نے ایک کتاب مرتب کی تھی جو آج عام طور پر تو نہیں ملتی لیکن بہرحال وہ کتاب ہے یہ پانچ قسمیں ہیں حدیث کی کتابوں کی ہمارے سامنے اس وقت جو ہے یہ مسند امام اعظم ہے میں نے خود بھی غور کیا اور دوسرے علما سے بھی پوچھا کہ اس کتاب کو دیکھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنن کے ذہن میں آنا چاہیے اس کا نام ہونا چاہیے تھا سنن امام اعظم لیکن اس کا نام آ رہا ہے مسند امام اعظم اس کی وجہ کیا ہے جبکہ مسنت کی میں نے تعریف یہ کی ہے کہ مسنت اس مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابہ کی ترتیب سے لیا گیا ہو کہ الفابیٹیکل آرڈر میں فلان صحابی کی روایتوں کو ایک جگہ کر دیا گیا اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ نہ مجھے اس کا صحیح جواب ملا ہے اور میں صحیح طور پر سمجھ سکا ہوں کہ اس کا نام اس کتاب کو مسنت کیوں کہا جاتا ہے اور آج سنی جب سے یہ کتاب ہے تب سے اس کو مسندی کہا گیا مسنت کی وہ تعریف جو میں نے شہ عبدالعزیز صاحب محدث دیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی ہے وہ تعریف اس پر صادق نہیں آتی اس پر اگر کوئی تعریف صادق آتی ہے تو وہ سنن کی ہے لیکن بہرحال اس کو مسنت کے نام سے اس کو مشہور کیا گیا ہے اب آئیے میں نے کہا تھا کہ میں آگے چل کر بتلاؤں گا کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا ہے ہمارے اپنے پہلے در سے حدیث کے واسطے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک وجہ تو اس میں نے بتلائی تھی کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ان تمام محدثین میں یا حدیث کے جمع کرنے والوں میں کہ جن کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے زیادہ زمانے کے لحاظ سے مقدم یہ ہے امام مالک ان کے بعد آتی ہے امام مالک اگر ہم اثر ہیں مگر بہرا ہم اثر کا مطلب ہم زمانہ مگر یہ کہ بہرحال عمر میں ان سے چھوٹے ہیں تھوڑے ہی چھوٹے ہیں تو موتا امام مالک کو اس لحاظ سے بعد میں کہا جائے گا مسنت امام اعظم کو یہ الگ بات ہے یہ ہم کو معلوم نہیں کہ موتا امام مالک جو ہے پہلے وجود میں آ چکی تھی اور امام اعظم کی روایتیں جو ہیں مسنت امام اعظم میں یہ اپنے ضبطر اپنے وجود کے لحاظ سے بعد لیکن مصنف کے عمر کو دیکھیں گے مصنف اس دنیا میں کب آیا ورنہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اس نے کس زمانے کے اندر کتاب لکھی ہوگی جوانی میں لکھی ہے بچپن میں لکھی ہے بڑاپے بڑھاپے میں لکھی تو یہ بہت مشکل ہے اس لیے یہی زیادہ بہتر صورت اور آسان ہے کہ اس کے عمر اور وفات کو دیکھا جائے اس کے عمر کو یعنی پیدائش اور وفات کو دیکھا جائے کس زمانے میں وہ اس دنیا میں رہیں تو امام بہنیفا کا زمانہ سب سے زیادہ مقدم ہے اچھا صاحب اسی میں پیدائش ہے اور ایک سو پچاس میں ان کا انتقال ہے دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہ شہادت حاصل ہے کہ ان, ان کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں کم سے کم چار صحابہ کی زندگی کا ہم کو پتہ چلتا ہے چار صحابہ زندہ ہے کم سے کم عبداللہ بن ابھی اوفا کوفا میں ہیں اور تقریباً پہلی سنچری کے ختم ہونے پر ان کا انتقال ہو رہا ہے بہت زیادہ عمر ہوئی ابی اوفا اور اسی طرح سے بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں جن کو دس سال کی عمر میں ان کی والدہ نے آپ کی خدمت میں لا کر چھوڑ دیا تھا یا آپ کے لیے آپ کی خدمت کرتا رہے گا تو آپ نے ان کی ان کو دعا عمر دی تھی اس کی برکت سے وہ بھی طویل العمر ہوئے سن پچانوے میں جا کر کے ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تو پچانوے سال کی عمر تقریبا ہوئی تو یہ بسرہ میں ہیں انا ابن مالک صاحب ابن سعد اسدی یہ مدینہ منورہ میں ہیں یہ بھی طویل العمر ہے اور امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آ چکے تھے یہ موجود ہیں مدینہ میں چوتھے ہیں کیا نام ہے وہ؟ ابو طفیل عامر ابن واسلہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں. امام بنیفا دنیا میں آ چکے تھے اور یہ مکے میں موجود تھے تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات ہے رہ گیا یہ کہ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سمجھا, جا سمجھا گیا ہے کہ اور حضرات سے تو ملاقات کا نہ صرف یہ کہ ثبوت نہیں ہے بلکہ اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ امام بنیفا نے کبھی اپنی عمر کے اس حصے میں کہ جس حصے میں یہ حضرات مکے کا مکے میں صحابی مدینے, مدینے میں صحابی اور بسرے میں صحابی اس وقت وہ موجود تھے انہوں نے کوئی سفر بسرے کا کیا ہو یا مدینے کا کیا ہو یا مکے کا کیا ہو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو لہذا یہ سمجھا گیا کہ ان میں سے کسی سے ملاقات ان کے نہیں ہے ہاں البتہ عبداللہ ابن نے اوفا جو کوفے میں ہیں تو اگر ان کا انتقال مثلاً 99 ہجری میں ہو رہا ہو اور امام ونیفا کیا کہ پیدائش ہے اسی ہجرے میں تو ہم یہ کسی طرح اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امام بنیفا نے عبداللہ اللہ ابن اوفا کی زیارت نہ کی ہو یہ بات سمجھ میں آنی بہت مشکل ہے ایک شہر کے اندر ایک صحابی موجود ہوں جبکہ صحابہ کے تعلق سے وہ وہ زمانہ ہے جس کو تمام محدثین اور علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حدیثوں کے لینے اور حاصل کرنے کا جس کو میں آج اس کو اگرچہ برے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر سمجھنے کے بعد میں کہوں فیشن کہ جیسے فیشن ہو جاتا ہے واقعہ یہ کہ یہ فیشن ہو گیا تھا اس وقت کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس فکر میں لگا ہوا تھا کہاں کوئی صحابی موجود ہے ہزار میل کا سفر کرنا ہے ہزار میل کا سفر کرو لیکن کسی طرح سے اس صحابی سے مل لو جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہو جائے اور آپ کی روایت ہم کو مل جائے کیونکہ یہ بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میں نے ایک صحابی سے یہ روایت لی ہے یہ میں فیشن کلر اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ خراسان سے اور کہاں کہاں سے اور کہاں کہاں سے افریقہ سے لوگ سفر کر کر کے ان جگہوں میں آ رہے تھے کہ جہاں چل چلتا تھا کوئی صحابی موجود ہے یہی وجہ ہے آگے چل کر میں یہ بات بھی بتلا دوں یہی وجہ ہے کہ جہاں دار دارالعلم تو پانچ جگہیں سمجھی جاتی تھی کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں یہ صحابہ جو ہیں وہ ان جگہوں میں موجود تھے تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے یمن کے اندر تو بہت بڑی تعداد تھی کف <تصفح> اور بسرا کبھی میں بتا دوں کہ کف اور بسرا جو ہیں یہ ان کی ان کا وجود کب سے ہے یعنی ان کی ہسٹری کیا ہے ساتھ ابن ابی بکاس رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح کر لیا تھا تو اب اس کا خیال تھا کہ جو وہاں کے جو لوگ مسلمان ہوں گے وہ ادھر عرب میں آئیں گے تاکہ وہ تابعین سے ملیں اور صحابہ سے ملیں اس کا امکان ہوگا پھر وہ یہاں رہنے کی کوشش کریں گے تاکہ اسلام سیکھیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے ہی بصیرت والے تھے تو انہوں نے سوچا کہ یہ آبادی کا فلو جو ہے اگر مکہ اور مدینہ ہی کی طرف ہوا تو یہ جن چیزوں کا آج بہت اہمیت دی جاتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس زمانے میں انہی چیزوں پر ہوتی تھی سویہ کہ آبادی کو کس طرح سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہ ہو نہ دیا جائے کہ اس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے انتظامی لحاظ سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک تم شہر بساؤ کہ جس میں لوگ آ کر ادھر سے جو آئیں وہ مہیں گو یوں کہیے کہ عرب کے اس بارڈر پر کوئی شہر ہونے چاہیے تو کوفہ بنایا گیا اور اس کے بعد بسرا بھی بنایا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے بنائے جانے والے شہر ہیں شروع میں معمولی قسم کے مکانات بنے لیکن جب دیکھا کہ وہاں تابعین اور صحابہ موجود ہیں تو واقعات ایران فارس وغیرہ کے اور دوسرے علاقوں کے لوگ اتنی تعداد میں مانے آنے لگے اور ان کی وجہ سے اور تابعین و محدثین وہاں جمع ہوئے کہ اس کے بعد خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا نام جو رکھا ہوا ہے کنزل ایمان رکھا ہے. ایمان کا خزانہ ہے یہ ہو گیا اس کی حالت دا دا کہ جب آبادی وہاں بڑھ گئی ایک دن اور بہت تیزی کے ساتھ حضرت مری کا زمانہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے صحابہ میں جو سب سے زیادہ شرعی معاملات کے اندر عالم سمجھے جاتے تھے وہ تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفے بھیجا تم وہاں جا کر رہو اور کوفے والوں کو خط لکھا کہ میں نے عبداللہ کے معاملے میں اپنے اوپر تم کو ترجیح دی ہے بات سمجھ رہی نہیں یعنی عبداللہ کی ضرورت تو مجھ کو تھی مگر میں نے اپنے اوپر تم کو ترجیح دی ہے میں نے عبداللہ کو بھیجا ہے عبداللہ مسود نے جو رضی اللہ نے جو وہاں کام کیا ان کے جو شاگرد وہاں تابعین تیار ہوئے محدثین تیار ہوئے اس کے بعد خود حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تشریف رہ گیا اور کوفہ کو دارالسلطنت اور کیپٹل بنایا تو انہوں نے یہ فرمایا اللہ رحم کرے اپنے مسعود پر کہ جنہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا ہے یہ تھا وہ کوفہ تو جب اس کے اندر امام حنیفہ احمد اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے ہوں تو کیا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس فیشن کے زمانے میں دور دور سے لوگ آ رہے ہوں تو امام حنیفہ نے عبداللہ اللہ اب نے اوفا کی زیارت نہ کی ہو اسی واسطے کافی ایک لوگوں کا اور علماء کا یہ خیال ہے کہ امام حنیفہ احمد اللہ علیہ تابعین میں ہیں جبکہ اور امام امام مالک یا اسی طرح سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کے تعلق سے کسی کا یہ خیال نہیں کہ وہ ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ طب تابین میں آتے ہیں لیکن امام غنیفہ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ یہ اس میں اختلاف ہے اور یہ خیال کیا گیا ہے کہ وہ تابعین میں ہے صاحب جہاں تک امام ونیفا رحمتہ اللہ علیہ کا فن حدیث کے اندر ان کا دخل ہے یہ ایک مسئلہ ہے میں اس کو بھی ذرا سا بتلا دوں پہلی بات تو اس کے ساتھ یہ کہوں میں کہ یہ ہیں کون ابو حنیفہ یہ ان کا شجرا نصب ہے کیا یہ کہاں کے رہنے والے کہاں سے آئے میں ان کے پوتے ہیں جن کا نام ہے اسماعیل ان کا کال کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے شرط شرط سارے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو بھی کیسے ہو تو اسماعیل جو ان کے پوتے ہیں وہ اپنا خا... اپنی خاندان کا بتاتے ہیں تعارف انٹروڈکشن کہتے ہیں کہ میں اسماعیل ابن حماد ابن نعمان نعمان اباب نام ہے ابن ثابت ابن آ... مرزبان ابن نعمان ابن مرزبان یہ ہے وہ اپنا شجرہ بتاتے ہیں پھر سے نقل کر دوں اسماعیل کہتے ہیں کہ میں اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن میرزبان تو معلوم ہوا کہ امام ونیفا کے بیٹے کا نام ہے ہماد اور باپ کا نام ہے ثابت اور دادا کا نام ہے نعمان اور پردادا کا نام ہے میرزبان اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم فارسی النسل ہیں فارس, فارس سے آئے بعض روایتوں ملتا ہے یہ کابل کی طرف سے آئے ہوئے جو آج افغانستان کا علاقہ ہے اس زمانے میں فارسی کا حصہ تھا تو یہ کابل بھی کہتے ہیں بعض نے اس کو بابل کر دیا یہ وہ غلط ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کابل ہو لیکن بابل ہونے کا بابل کا سوال نہیں بابل جو ہے وہ تو عراق میں ہے اور وہ فارس نہیں کہلاتا تو فارسی ان نسل تو تھے امام وانی فرحمۃ اللہ علیہ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ یہ کس زمانے میں آئے کچھ اور تاریخ کی کتابوں میں امام منیفا کا شجرا جو ملتا ہے وہ ملتا ہے اس طرح سے نومان نعمان تو امام منیفا کا نام میں نے بتایا نومان ابن ثابت ابن زوتی ابن ماہ زے واؤ تو اور ماہ یہ بعض کتابوں ملتا ہے اس سے مورخین نے ان دو روایتوں کو جمع کیا تو یہ سمجھا کہ زوتی ان کا مسلمان ہونے سے پہلے کا نام ہے اسلام لانے کے بعد ان کا نام جو ہے نومان کر دیا گیا تو اسماعیل نے اب امنیفا کے پوتے نے وہ اسلامی نام لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے ان کا پرانا نام لیا ہے زوتی اسی طرح سے زوتی کے باپ کا نام اسماعیل جو ہے مرزبان لے رہے ہیں اور دوسری روایت میں ماہ کے آ رہا ہے میم علی پر چھوٹی ہے مورخی نے بتلایا ہے کہ مرزبان جو ہے دراصل فارس میں اس شہر کا جو بڑا ہوتا تھا لیڈر اس کو کہا جاتا تھا میرزبان جیسے ہمارے یہاں گاؤں کے اندر کسی کو سرپنچ کہہ دیجیے تو کسی کو پٹیل کہا جاتا ہے اس طرح کی صورت فارس کے اندر کہا جاتی تھی میرزبان کی وہ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے فارسی کا لفظ اس کے اصل معنی چاند کے ہیں لیکن یہ بھی دراصل لیڈر کے واسطے استعمال ہوتا تھا تو مرزبان اور ماں دراصل ایک ہی لحاظ سے اور یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا لقب ہوگا نام کسی کسی نے بھی بیان نہیں کیا دراصل زوتی جو ہیں یہ آئے تھے جب ایران فتح ہوا تو یہ آئے اور آنے کے بعد مسلمان یہ مسلمان ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ تھا اور وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی کوفہ میں ان کے بیٹے تھے ثابت جو بچپن میں تھے ابھی بچے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر ان کو آتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دعا دی اے اللہ اس کو برکت اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت ہے کہ ثابت کے بیٹے جو ہیں وہ نومان امام بھنیفہ جو ہوئے ہیں وہ دنیا میں ان کے کی کیا مقام ہوا ہے یہ حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت ہے یہ اسماعیل امامفا کے پوتے کا کہنا ہے تو بہرحال یہ ہے ان کا ثابت جو امام ونیفا کے والد ہیں یہ اپنے والد سے ہی جو فارس میں جو تجارتی سلسلہ تھا اس کے مطابق انہوں نے یہاں تجارت شروع کی ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے چالیس سال کی عمر تھی کہ امام ونیفا کی پیدائش ہوئی ثابت کی تو پھر انہوں نے بچپن ہی سے آنکھ جو کھولی ہے اپنے بچپن میں تو تجارت کا ماحول تھا تو انہوں نے بھی تجارت شروع کی چنانچہ امام بنیفا کے تعلق سے یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ وہ بہترین تاجر تھے سو ہول سیلر تھے تو دور دور کے شہروں کے ملکوں کے لوگ آ کر کے ان کے ان کا مال خریدتے تھے اور وہ لے کر جاتے تھے مگر امام ونی فرحمۃ اللہ علیہ نے جب تک کہ اپنے آپ کو علم کے میدان میں نہیں ڈالا تب تک تو ان کا وقت تجارت میں بے شک لگتا تھا جس روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب علم سیکھنا ہے انہوں نے تجارت سے اپنے آپ کو ہٹا لیا صرف حساب اور کتاب جو ہے موٹا موٹا دیکھ لیتے تھے باقی انہوں نے دوسرے کو ہائر کر کے اور یہ کام اس کے حوالے کر دیا گیا وہ تجارت کرتا رہے ان میں علم کی طرف توجہ کی صورت کیا ہوئی ہے کوفہ کے اندر بہت مشہور ایک تابعین میں محدث ہیں امام شابی امام شابی, شابی کے عظمت اور ان کے زود اور تقوی کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ امام شابی کہ جب انتقال ہونے لگا تو ان کی بیٹی جو خود عالمہ تھی اور محدسہ تھی وہی زمانہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا فیشن کا لفظ میں نے بولا تھا وہ اسی لیے بولا تھا اس زمانے میں لوگ اپنے بیٹوں کو نہیں بیٹیوں کو بھی حدیثیں پڑھاتے تھے اور سکھلاتے تھے وہ بھی محدثہ بنتی تھی وہ خود محدثہ ہیں تو باپ کا انتقال ہونے لگا تو بیٹی رونے لگی تو امام شابی نے پوچھا بیٹی روتی کیوں ہے تو کیا بولیں بارہ رون کو بھی معلوم ہے رونے کا مطلب کیا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں تو امام شاہ بھی نے کہا بیٹی روتی کیوں ہے تو میں بتلا ہوں جس کونے میں تو بیٹھی ہے اس کمرے کے اس, کمرے اس کونے کے اندر میں نے ستر ہزار ختم قرآن کی ہے سیونٹی تھاؤزن مطلب یہ کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمایا گا مطلب یہ ہے کہ تجھے رونا اور غم کرنے کے کوئی بات نہیں تیرے باپ میں نہیں مر رہا ہے کہ اپنے یوں گنا پورٹر کتارا جس پر تو روئے معلوما کہ بیٹی اور باپ کا وہ رشتہ کہ جس جس کی وجہ سے یہ ہو کہ باپ جدا ہوگا وہ پیش نظر نہیں بلکہ خیال یہ ہے کہ تیرا رونا اگر اس لیے کہ میرا انجام خراب ہوگا تو تیرے اطمینان کے لیے اتنی بات بترا دوں کہ میرے ساتھ کچھ اعمال یہ وہ زمانہ امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں تمام محدثین ان کا ان سے حدیثیں سے لیتے ہیں تو ایک روز امام شاہ بھی کہیں تھے اور ابو حنیفہ جو اس وقت نعمان کے ہی نام سے مشہور تھے وہ جا رہے تھے دیکھا نوجوان تھے بلایا بلا کر پوچھا میں برخوردار کہاں جا رہے ہوں انہوں نے کہا کہ میں فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں تاجر کے پاس انہوں نے پوچھا میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب یہ تھا تم کس عالم کے پاس پڑھتے ہو انہوں نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں کسی عالم سے پڑھتا نہیں امام شابی نے کہا مجھے تمہارے اندر علم کی قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں تم علماء کے پاس جا کر بیٹھا کرو یہ ہے وہ ابتدا امام ونیفا نے یہاں سے فیصلہ کیا مجھے اب علوم سیکھنے ہیں تو کوفہ کے اندر فقہ کے ایک امام تھے زمانے میں ان کا نام بھی حماد تھا امام ونیفا نے اپنے بیٹے کا حماد جو رکھا ہے وہ اپنے استاذ کے نام کو لے کر رکھا ہے یہ ہوتی عقیدت اپنے سے یہ عقیدت نہ ہو تو کہاں کو وہ علم آئے اور کہیں کو وہ علم برکت نہ ہو برکت ہو تو یہ جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مشرق ہمارا جو یہ جو ایسٹ ہے جو علوم اسلامیہ کا میں جہاں جس کے اثرات پڑے ہیں اور وہاں کے ثقافت اور کلچر کا اثر ہے وہاں کا مزاج ہی دوسرا ہے ہم اس کو یہاں ویسٹ میں آ کر ہم کس طرح سے بہت مشکل ہوتی ہے تو اسی واسطے یہاں بچے جو ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر جو ان کی پرورش ہو رہی وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ہمارے ویلیوز کیا تھی ہمارے یہاں یہ عقیدت مندی اور آداب جو ہیں بڑے یہ اسلام نے جو ہمارے ذہنوں کے اندر پی بس کیے تھے وہ یہی تھی تو امام ونیفا کے نے یہ فیصلہ کیا کہ حماد کے پاس جا کر بس بیٹھوں اور وہاں سے میں سیکھوں حماد کی خدمت میں پہنچ گئے پہلے بتاؤں ہماد کون ہے ہماد کا سلسلہ علم کا ہے ہماد عن ابراہیم النقائی عن ان عن ابن مسعود یہ ہے صورت ابن مسعود مشہور صاحبی ہیں جن کے میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا اور جن کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ جب عبداللہ کوئی بات کہہ دیں تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ ہے وہ عمر نے ان کو کہا تھا یہ علم کی پوٹلی ہے پوٹلی جانتے کوئی چیز باندھ لیجیے کسی تو یہ علم کی پوٹلی کہا کرتے یہ علم کی پوٹلی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں القم القما کے شاگرد ہیں ابراہیم نخائی اور ابراہیم نخائی کے شاگرد ہیں ہماد اور ہماد کے یہ شاگرد میں آ رہے ہیں نعمان ابو حنیفہ اسی واسطے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ شر جو ہے اس کو بویا ہے ابن مسعود نے اور اس کو پانی دیا ہے القما نے اور اس کو کاٹا ہے, کو کاٹا ہے حماد نے اور اس کی روٹی تیار کی ہے اب... ابو حنیفہ نے اور ساری دنیا جو ہے وہ کھا رہی ہے یہ واقعہ بھی یہی ہے میں اس... اس کے اس کے اے... کہ یہ کہ ستائی میں اور باتیں میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ پہلے میں بتاؤں کہ جب نومان ابو حنیفہ حماد کے درزگاہ میں پہنچے ان کے مدرسے میں اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ کتابیں کھلی ہوئی ہیں اور کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں کتابوں کا وجود بھی نہیں تھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ استاد کسی ایک مسئلے پر تقریر کر دیتا تھا اور شاگرد اس کو یاد کر لیا کرتے تھے کچھ وہ ہوتے تھے جو لکھ لیا کرتے تھے ورنہ زیادہ تر مدار اس زمانے میں اور زیادہ رواج جو تھا وہ یاد کر لینا کا تھا میں, ہمارے استاد جن سے ہم نے کراط اور تجوید سیکھی ہے وہ کبھی بھی لکھواتے نہیں تھے اگر کسی کو لکھتے ہوئے دیکھ لیا پھر کیوں باہر صاحب باہر پھر یہ قلم اور کاغذ فرماتے تھے کہ اگر تم نے یہاں لکھے لے گئے اور وہ مذاق میں کہا کرتے تھے اگر چوہا آیا تمہاری کاپی لے کے چل گیا تو تمہارا علم بھی ساتھ چلا جائے گا بے وقوف ہے یہاں بیٹھ کے یاد کرو تو وہ وہیوں کہا تھا. چنانچہ آج تک مجھے اور یقیناً میرے تمام ساتھیوں کو ہمارے استاذ کے تجوید کے اندر بط... وہ جو قاعدے اور رول بتا جاتے ہیں جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے وہ ہم کو آج تک یاد ہے الحمد الحمدللہ چالیس سال تو ہو گئے وہ لفظ یاد ہے کہ انہوں نے مخالج اور صفات میں یا اور میم ساکن اور نون ساکن کے قواعدوں کو جو... کن لفظوں سے بتلایا تھا وہ یاد کر لیا تھا نے تو وہ آج تک یاد ہیں جس طرح قرآن سے بھی یاد ہوتا یہ طریقہ تھا اس زمانے میں اب یہ یورپ کے اور یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب تیسری صدی کے اندر حدیثوں کو کتابی شکل دی گئی اس حدیث کے ذخیرہ کیا اعتبار یہ اپنے دماغ پر جو ہے قیاس کرتے ہیں محدثین کے دماغ کو کہ جس کی آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ کیا نام ہے آج تاریخ کیا ہے تو ہزار مرتبہ ان کو گھڑی دیکھنی پڑتی ہے کہ آج تاریخ کیا ہے جن کے دماغ کی حالت یہ ہو اپنے دماغ پر قیاس کرتے ہیں وہ اس تابعین اور طبع تابعین اس زمانے میں ایک اللہ سبحان و نے دماغ کی طاقت اور قوت دی تھی کیونکہ اس اسلام کو اور اسلامی علوم کو محفوظ کرنا دوسرا ایک, ایک طریقہ یہی تھا تو امام ونیفا حماد کی جب مجلس میں مجلس درس میں پہنچے اس وقت دستور یہ تھا کہ جو نئے آیا کرتے تھے وہ بائیں بیٹھا کرتے تھے استاد کے اور جو پرانے ہوتے تھے سینئر وہ دائیں بیٹھا کرتے تھے تو میں یہ تھا تاکہ یہ امتیاز بات رہے کہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں تو امام ونیفہ بائیں بیٹھے جونیئر کے پہلی مرتبہ پہنچے تھے لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب استاد کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان ساری جماعت کے اندر اس جیسا ذہن اور اس جیسا حافظہ اور اس جیسی سمجھ رکھنے والے ایک بھی نہیں تو چند دنوں کے بعد حماد نے حکم دیا کہ نعمان تم سب سے آگے بیٹھا کرو یہ امتیاز ان کو ملا ہے امام ونیفا کو تو اب کچھ ہی وقت گزرا ہے دو سال کے بعد امام ونیفا کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں بھی فقہ کی گاہ قائم کر لوں کچھ لوگوں کو پڑھایا کروں تو کہتے ہیں کہ استاذ کا ادب مانے ہوا کہ جس شہر کے اندر میرے استاذ ہمان پڑھا رہے ہوں اس شہر میں میں پڑھانے بیٹھ جاؤں یہ مناسب نہیں چھوڑ دیا تو کہنے کا کہ ایک وقت ایسا آیا تیسرے سال کہ میرے استاذ کو بسرا جانا پڑ گیا کسی کے انتقال ہوا ان کے رشتے داروں میں اور کچھ مسائل بھی تھے تو اس کے لیے استاذ کو جانا پڑا بسرا اور وہ دو مہینے کا سفر تھا کوئی آج کا زمانہ تو ہے نہیں میاں تو ایک گھنٹے میں پہنچ جائیے کوفے سے پسرا وہ گئے وہاں تو سب کو چھوڑ کر کے امام انیفا کو اپنا قائم مقام بنا گئے کہ یہ درس کا سلسلہ جاری رہے اور جو لوگ بھی اور مسائل پوچھنے کے لیے آئے تمہارے سامنے مسئلہ آئے تو تم بتلاؤ میری عدم موجودگی میں تو امام ونیفا کو موقع ملا تو امام ونیفا کہتے ہیں کہ میں نے جو مسائل میرے سامنے آئے ان میں کچھ تو وہ تھے کہ میں نے استاد سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے لیکن بعض وہ مسائل تھے کہ میں استاد سے کچھ نہیں سنا تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ مسئلے تھے ان ساٹھ مسلوں کو جو نئے تھے میں نے ان کا جواب دیا میں نے ان کو لکھ لیا جب استاد واپس آئے تو میں نے ان ساٹھوں مسئلوں کو استاد کی خدمت میں پیش کیا تو چالیس کو انہوں نے کہا کہ اوکے بالکل صحیح جواب تم نے دیا ہے بیس کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی کہ یہ اس طرح نہیں اس کے بعد امام ونیفا کہتے ہیں کہ میں نے اب یہ فیصلہ کیا جب تک یہ حضرت زندہ ہیں ان سے اپنا تعلق نہیں ختم کروں گا انہیں کے شاگرد میں رہوں گا فقہ کے اور اور آخر استاذ جو ہیں امام بنیفا کے وہ حماد ہیں حماد سے فکر سیکھنے کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ فق فقی فقیر بنے گا نہیں جب تک کہ فقہ کے ریسورس جو ہے آخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حدیث جب تک کہ اس میں بصیرت نہ ہو جب تک کہ اس کا مکمل علم نہ ہو فقہ تو ایک سے سیکھ لی اس لیے کہ اس میں اشتہاد اور استمبا اور قیات یہ ساری چیزیں لیکن حدیث میں تو یہ نہیں ہو سکتا حدیث کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک استاد سے لے لو اس کے لیے تو وہ زمانے میں یہاں چل وہاں چل وہاں چل, چل وہ کرنا پڑتا تھا تو امام نے اور محدسین کی طرح یہ تو نہیں کیا کہ ہر ہر شہر جائیں انہوں نے یہ کیا کہ کوفہ اور کوفے کے میں جتنے محدسین ہیں وہ اور کوفے کے علاوہ مدینہ اور مکہ ان جگہوں کے میں جتنے محدث تھے اور چونکہ مدینہ اور منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حج کے زمانے میں خاص طور پر ساری مملکت اسلامیہ کے وہ محدسین آیا کرتے تھے دو وجہ سے ایک تو زیارت مدینہ حج اور دوسرے یہ کہ اس زمانے میں یہ تھا اپنی حدیثیں دوسروں کو دیں گے اور دوسرے محدثین کے حدیثیں ہم لیں گے میں نے وہ لفظ فیشن جو بولا تھا وہ اسی لیے بولا تھا اس زمانے میں ہوا تھی حدیثوں کا لینا اور حاصل کرنا اور پہنچانا تو بڑے بڑے محدثین کوئی افریقہ سے کوئی ایران سے کوئی سیریا سے کوئی کہیں سے وہ سب جمع ہو جائے کرتے تھے مدینہ میں اور مکہ میں امام و حنیفہ وہاں پہنچ امام ابو حنیفہ نے چونکہ پہلے فقہ کا حاصل کیا اور اس پر کام بھی شروع کر دیا اور حدیثیں بھی لینے شروع کی تو مشہور کیا ہوا ان کے کاموں کے تعلق سے کہ ابو حنیفہ جو ہیں یہ اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں شریعت کے اندر یعنی جس کو جس کو عربی میں کہا جاتا ہے قیاس یہ قیاس زیادہ کرتے ہیں یہ مشہور ہوا اور یہ شہرت مدینے میں پہنچی یہ شہرت مکہ میں پہنچی شہرت جو ہے لبنان میں پہنچی یہ شہرت جو ہے دور دور تک کہ ایک شخص ہے کوفے کے اندر بدا تھی کہ جو اپنے قیاس سے جو ہے مسائل بتلاتا ہے اور حدیثوں کو کیئر نہیں کرتا وہ ایڈیشن تھا اس میں حدیثوں کا خیال نہیں کرتا چنانچہ اس میں دو واقعے ملتے ہیں ان کے تعلق سے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ابو انیفر رحمت اللہ علیہ کی شہرت کہاں کہاں تک پہنچ چکی تھی دوسرا یہ کہ کس انداز میں پہنچی تھی مدینہ منورہ میں امام اب پہنچے وہاں تھے امام امام جعفر اور امام باقر جو حضرت علی رضی اللہ کے اولاد میں ہیں تو امام باقر جو والد ہیں ان کے پاس جب حاضری ہوئی تو کسی نے بتایا کہ یہ ابو حنیفہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہی ہو کہ جو اپنے قیاس کی وجہ سے میں ہمارے نانا کی حدیثوں کو تم رد کر دیتے ہو محبو نیفا نے کہا کہ حضرت کس میں اس کی ہمت ہے کہ حدیثوں کو رد کر دے ذرا تشریف رکھے تو میں کچھ عرض کروں بیٹھ گئے محبو نفا نے کہا کہ میں بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں اوہو کیا ٹائم ہو گیا آج تو وہ بھی نکل گئے تفصیل کا وقت خدا وہ حضرت ہوتے ہیں تو اشارہ کر دیتے ہیں <تصفح> گزشتہ ہفتے میں رش کر رہا تھا کہ امام ابو حنیف فرحمۃ اللہ علیہ حدیث کے روایات کو حاصل کرنے کے لیے جو اس وقت کے نامی گرامی محدثین تھے ان سے اپنا تعلق قائم کیا اور اس سلسلے میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کئی مرتبہ حاضری تھی برض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امام بنیف حاضر ہوئے اور حضرت باکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں مشہور ہیں تو امام اب حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات ان کی زندگی میں کچھ لوگوں نے مشہور کر دی تھی کہ قیاس ہیں قیاس کرتے ہیں اس کی وجہ میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ اللہ تو یہ بات دور دور تک پہنچی ہوئی تھی تو حضرت باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور کسی نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں تو حضرت باقر نے کہا کہ اچھا آپ ہی وہ ہیں جو اپنی رائے کے مقابلے میں ہمارے نانا کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں تو امام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حصفر اللہ کون ایسا کر سکتا ہے کہ حدیثوں کو رد کرتے ہیں اگر آپ تشریف رکھیں تو میں کچھ عرض کروں بیٹھ گئے امام صاحب نے کہا کہ میں کچھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے باقر رضی اللہ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے امام صاحب نے کہا کہ عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ وراثت میں عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے اس لے کہ وہ کمزور ہے مرد کو کم ملنا چاہیے اس لے کہ وہ طاقتور ہے مگر میں فتویٰ یہی دیتا ہوں کہ عورت کا آدھا اور مرد کا پورا اس طرح کے حدیث میں یہی فرمایا گیا دوسرا سوال یہ کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے تو حضرت باقر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نماز افضل ہے فرمایا تب تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عورت جس پر جو ناپاکی کی حالت میں ہے پیریڈ میں ہے اس کو نماز کے قضا کرنے کا حکم دیا جائے روزے کے قضا کرنے کا نہیں عقل کا تقاضہ ہے مگر فتوہ میں یہ دیتا ہوں کہ روزے قضا ہوں گے نماز قضا نہیں ہوگی اس لیے کہ حدیث میں یہی تو باقر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اٹھے اور ان کا ان کی پیشانی کو چوما اور بڑی قدر فرمائی اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ و قدر تابعین القدر میں ہیں یہ حبصے کے رہنے والے تھے بیچارے بہت ہی کالا رنگ ناک نقشہ بھی کوئی خاص نہیں اوپر سے ہاتھ پاؤں سے معذور بھی تھے لیکن علم اور فضل اور حدیث, اور حدیث کے اندر ان کا مقام یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو فقہائے صحابہ میں سمجھے جاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اب عطا ابن ابی ربا کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں مسائل پوچھنے کے یہ مقام تھا عطا ابن ابی ابا کا اور خلافت کا دور تھا تو حج کے زمانے میں خلیفت المسلمین کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ چونکہ مملکت اسلامیہ سے لوگ حج کر آتے تھے ابی ربا کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا عطا ابی ربا ان بزرگوں میں ہیں کئی صحابہ سے یہ روایت کرتے ہیں تو عطب نے ابی ربا کی خدمت میں امام ونیفہ اسی حدیث کے سلسلے میں حاضر ہوئے اتا نے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ مختلف فرقے مسلمانوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت سے ہی بنتے چلے گئے تو امام ورنیف رحمتہ اللہ علیہ کا بہت مختصر اور بڑا تسلی بخش جواب تھا امام صاحب نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا اور مرتکب کبیرہ گناہ کبیرہ کے کرنے والے کو کافر نہیں کہتا تقدیر کا قائل ہوں یہ تین باتیں انہوں نے کہیں اور اپنا عقیدہ اتنی باتوں سے بدلا دیا بیٹھنے کی اجازت دے دی درس میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد جب امام ونیفہ کے فہم اور فراست اور ذکاوت جو ہے وہ کھلی تو پھر تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب امام صاحب آیا کرتے تو تا ابن ربا اب یہ دوسروں کو ہٹا کر امام صاحب کو اپنے پاس جگہ دیا کرتے تھے قریب بیٹھ میں نے کہا تھا کہ وہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں مختلف فرقے ہیں امام صاحب کا یہ تین لفظی جواب جو ہے جس نے ان کے عقیدے کو واضح کیا ہے یوں کہ یہ کہ اس وقت تین فرقے ایسے تھے جن کے تعلق سے اہل سنت وال جماعت اور محدثین ان کو ان کی گمراہی کے قائل تھے کہتے تھے گمراہ ہیں تین فرقے وہ کون سے تھے ایک تو معتضیلہ کا فرقہ تھا معتضیلہ جو ہیں وہ گناہ بڑا گناہ کرنے والوں کو یعنی جیسے جو چیز کے فرض ہے اس کا چھوڑنا جو چیز حرام ہے اس کا کرنا تو گناہ کبیرہ کے کرنے والے کو وہ کافر کہتے تھے ایمان سے خارج جس, جس کے لیے ان کے پاس ایسی روایتیں بھی تھیں کہ جس کے لیے مثال کے طور پر منترا کا سلاد متعمدن فقط کفر جس نے نماز جان بوڑھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا اس طرح کی بعض روایتیں تھیں ان کے پیش نظر کہ وہ کہتے تھے گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے حالانکہ کفر الگ چیز ہے کافر ہونا الگ چیز ہے ایک شخص کا عمل ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کفری عمل ہے لیکن کافر کہنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے کور اور عمل میں تعویل کرنے کے لیے سو پہلو ہیں اور نائنٹی نائن جا رہے ہیں کفر کی طرف اور ایک پوائنٹ اسلام کی طرف جا رہا ہے تب بھی اس کو کافر ہونے کا فتوا نہیں دیں گے بڑی احتیاط کرنی پڑی تو اس لیے معتزیلہ کو بھی گمراہ کہا جاتا تھا اور بھی ان کے بات اور باتیں تھیں یہ تو میں صرف ان کے ایک ان کے نظریات کا ایک حصہ بتلا رہا ہوں دوسرا فرقہ ان کا شیعوں کا شیعہ جو ہیں وہ چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب کو تو گالیاں ہی دیتے تھے لانتی بھیجتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ منافق تک کہتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کی گمراہی میں ان کی گمراہی میں اور اس عقیدے کے غلط ہونے میں کیا اور شبہ ہے جس جماعت کے تعلق سے اللہ سبحان و فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن اس اذ کا تحت سجا اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے کہ جنہوں نے پیغمبر, اے پیغمبر آپ سے درف کے نیچے بیت کی ہے حدیبیہ کے موقع پر اس بیت کے کرنے والوں میں ابو بکر بھی ہیں عمر الخطاب بھی ہیں حضرت عثمان بھی حضرت عثمان کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ ریپرزنٹیو بنا کر کے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا اسی دوران یہ بیعت کی بات پیش آئی کیونکہ جب عثمان وقت پر نہیں لوٹ کر آئے امید کے مطابق تو یہاں یہ میں گوئیاں ہونے لگی کہ قریش مکہ نے ان کو مار دیا تو یہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بہت سیریس بات ہے کہ کسی سفیر کو ایمبیسیڈر کو کوئی دوسری قوم دوسری حکومت مار دے تو اس کا مطلب تو کیا ہوا کہ حکومت کو ایسے ٹکر ہے اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے حالانکہ ہتھیار وغیرہ کچھ بھی پاس نہیں تھے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر اس حالت میں بھی چونکہ اصول اور قاعدہ کی بات ہے تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی بیعت جہاد تھی وہ کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی یا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو پھر ہم کو اسی حالت میں مقابلہ کرنا ہوگا تو سب سے بیعت لی سب نے بیعت کی وہاں حضرت عثمان تو ہے ہی نہیں انہیں کی وجہ سے تو یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے لیکن اس شرف کو اس عادت کو اس وقت کی بیعت کو اللہ کے رسول سمجھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا درجہ ہے اس آج کی بیت کا عثمان اس شرف سے محروم نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر کا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے یہ شرف ہے حضرت عثمان کو کہ اللہ کے رسول ہی خود بیعت کر رہے ہیں اپنے سے عثمان کی طرف سے اب یہ صحابہ جو ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول کا یہ خیال ہے اللہ تعالی کی وہی ہے اور ان کی بڑی تعداد کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ منافق تھے تو اس کے اس کے غلط ہونے میں کیا شکر چکا ہے ایک فرقہ یہ تھا جن کے نظریات یہ تھے تیسرا فرقہ تھا قدریہ کا قدریہ جو ہیں وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بندے کے اپنے افعال جو ہیں ان کا تمام تر اس کا سارے مرحلے جو اس کے ہیں وہ بندے کے اپنے اس سے ہیں گویا یوں کہ یہ کہ اس کا ذمہ دار وہی ہے جس کو یوں کہیے کہ عربی میں کہا جاتا تھا خالق افعال بندہ ہے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا کوئی بھی تعلق نہیں یہ ان کا نظریہ تھا اچھا اس میں شدت جو پیدا ہوئی وہ ایک اور ان کے مقابلے میں ایک فرقہ پیدا ہوا اس کا نام تجبریہ جبریہ یہ کہتے تھے کہ بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بالکل مجبور ہے محض ہے جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ چوری کر رہا ہے بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں اور علامہ نے یہی مقرر کر دیا تھا یہ چوری کرے گا وہ چوری کرنے پہ مجبور ہے ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں اللہ یا نے یہ طے کیا تھا یہ نماز پڑھے گا وہ نماز پڑھ رہا یہ تھا جبریہ تو قدریا اور جبریہ دونوں ایک دوسرے ایک مختلف سروں پر تھے اگر جبریہ کے عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر جنت اور جہنم بیکار ہے اس واسطے میں ایک مثال میں دیتا ہوں اگر یہ مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہوگی لیکن سمجھنے کے لیے پھر دور آتا ہوں یہ ناک جو ہے سونگنے کے لیے اللہ نے محنت بنائی ہے آپ اس میں ارادہ کریں کہ نہ کریں لیکن ناک سے جب آپ سانس لیں گے تو خوشبو اور بدبو آئے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناک سے اگر خوشبو سونگو گے ناک نے اگر خوشبو سونگ لی تو یہ ناک جنت میں جائے گی اور بدبو سونگ لی تو جہنم میں جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجبور ہے کیا انسان اسی طرح کا مجبور ہے اگر اسی طرح مجبور ہے تو پھر جنت اور جہنم جس طرح ناک کے لیے نہیں ہے ناک کے اپنے فعل کے واسطے تو انسان کے اپنے کسی فیل کے لیے بھی جنت اور جہنم کی ضرورت نہیں رہتی اہل سنت والجماعت جماعت کا اس تعلق سے جو نظریہ ہے وہ اس درمیان میں ہے اللہ کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے اور بندے کا مقام اپنی جگہ رہتا ہے اہر سنت والجماعت جماعت یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں تین چیزیں ہیں ایک ہے فیل کی صلاحیت جو بھی ایکشن ہے جو بھی فیل ہے اس کی صلاحیت ہونی چاہیے مثلا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے اب ہاتھ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ پکڑے اگر ہاتھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں تو پکڑے گا کیسے یہ دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہے اگر دماغ میں وہ صلاحیت نہیں نہ سوچے گا کیسے آدمی وغیرہ وغیرہ وغیر ایک ہے فعل کی صلاحیت دوسرا ہے اس فیل کے لیے ارادہ کرنا اور تیسرا ہے اس فیل کا ہو جانا یہ تین مرحلے اہر سنت وال جماعت کا کہنا یہ ہے کہ پہلا اور تیسرا مرحلہ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے صلاحیت بھی وہی دیتے ہیں اور فیل کا میں کامیاب ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن بیچ میں ارادہ کا مسئلہ جو ہے یہ بندے کا اپنا فعل ہے اور اسی پر سزا اور جزا یہی تو اللہ نے اختیار دیا تھا انسان کو کہ تمہیں دو راستے ہیں خیر کا راستہ شر کا راستہ ان میں سے ایک راستے کو پک کر لینا یہ تم کو اس کا اختیار ہوگا اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوگی ہاں جب تم ارادہ کر لوگے تو اس ارادے میں کامیاب کرنا اور ناکام کرنا یہ میرا اپنا فیل ہو یہ اہل سنت والجماعت جماعت کا کہنا تھا اب اس صورت میں چونکہ بندہ جو ہے ایک, ایک حد تک با ہے اور ایک حد تک یوں کہا جائے مجبور بھی ہے تو جنت اور جہنم کا ہونا بھی برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا بھی برحق اور بندے کا با اختیار ہونا بھی برحق یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو امام اب منیفا کے تین لفظی جواب میں ان سارے جماعتوں کے بیچ میں جو اہل سنت وال کا صحیح عقیدہ تھا انہوں نے اس کی خبر دے دی تھی تو بہرحال یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے تعلق سے سفر کیا اور اس سلسلے میں امام صاحب کا صحیح نظریہ یہ تھا کہ فقہ کے اندر تو اصل میں عقل صحیح کی ضرورت ہے لہذا جو آدمی عقل صحیح رکھتا ہو علم صحیح رکھتا ہو اس کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے سو ہماد کی شاگردی کوفے میں انہوں نے اختیار کر لی تھی لیکن جہاں تک حدیث کا مسئلہ ہے اس میں عقل کا دخل نہیں ہے اس میں جو ہے وہ حفظ کا دخل ہے حافظے کا ذہانت کا یادداشت کا وہاں ان کا نتیجہ یہ صحیح تھا کہ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی ہی غلطی کا امکان کم ہوگا جتنے واسطے بڑھ جائیں گے اتنی غلطی کا امکان بڑھ جائے گا اس لیے امام صاحب کی کوشش یہ تھی کہ صحابہ سے تو وہ روایت نہیں کر سکتے تھے میں نے بتایا تھا کہ چار صحابہ تھے مگر امام صاحب نے جب علم کی طرف توجہ کی تو اس وقت ان میں سے کوئی صحابی نہ رہا ہوگا اس لیے صحابہ سے روایت تو نہیں کی ہے لیکن تابعین تھے تو کوشش یہ تھی کہ تابعین ہی سے روایت کریں کیونکہ تابعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک ہی واسطہ صحابہ کا ہاں بے شک بعض روایت امام صاحب نے تابعین،, تابعین سے دی مگر وہ اسی صورت میں جبکہ ان کو یہ اطمینان اور یقین ہو گیا کہ یہ, یہ،, یہ،, یہ محدث جو ہے یہ اپنے مرتبے میں مسلم ہے اور اس کے ہاں کوئی اسی طرح کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے تب یہ ہوتا تھا امام صاحب کے استاذوں میں ویسے تقریباً نوے محدثین سے اور اساتذہ سے امام صاحب روایت کرتے ہیں لیکن جس میں جو, جو جو ان کے اساتذہ میں جن جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ اس وقت کے بڑے نامی گرامی لوگوں میں تھے مثلاً امام شادی جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ امام شادی ہی کی نصیحت کے نتیجے میں امام صاحب نے علمدین اور فقہ اور شریعت کی طرف توجہ کی ہے امام شادی کون ہے امام شادی کے بارے میں ایک واقعہ تو میں نے سنایا تھا وہ تو خیر ان کی خوف آخرت اور کثرت اور, اور عبادت کا میں نے ذکر کیا تھا لیکن خود امام شادی کے تعلق سے کہ ان کا علم اور فضل کیسا تھا امام زہری ابن شہاد زہری جو ہیں بڑے جریل قدر تابعین میں ہے محدثین میں ان کا باعزت با نام ہے امام ابن شہاد زہری کہا کرتے تھے عالم چار ہیں حالانکہ وہ زمانہ علماء کہ یوں کہیے کہ اس قدر کثرت کا ہے کہ ہر شہر کے اندر ماشاءاللہ لیکن فرماتے ہیں علماء چار ہی ہیں ایک تو سعید ابن المسید دوسرے مق... جو مدینہ منورہ میں اور مکھول شام میں اور شابی کوفہ میں اور کیا نام ہے اکرما جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر چار تھے بس تو ان میں ایک شابی ہے شادی جو ہیں پانچ سو صحابہ سے روایت کرتے ہیں پانچ سو صحابہ سے یہ ہے ایک دفعہ عبد اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امام شابی مغاضی پر غزوات پر درس دے رہے ہیں عبداللہ اللہ عمر جیسے جلیل قدر صحابی نے یہ کہا کہ یہ شخص تو اس علم کے اندر مجھ سے بھی آگے تو جب صحابی یہ شہادت دے رہا ہوں وہ بھی وہ صحابی کی جو فکہ صحابہ میں جن کو شمار ہوتا ہو وہ ایک شخص کے بارے میں یہ شہادت ہے کہ مجھ سے زیادہ ہے اس کے باقمان ہونے میں کیا شبہ ہے امام صابی حدیث میں استاد امام صاحب کے عطا ابن ابی ربا استاد ہیں امام صاحب کے حضرت باقر استاد ہیں امام صاحب کے پھر ان کے ساتھ جعفر صادق استاد ہیں امام کے سمجھا ہے؟ اور پھر اکرم ابن اکرما مولا عباس رضی اللہ عنہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عما جو رئیس المفسرین تھے اور جن کے علم اور فضل کا یہ عالم تھا کے باوجود نوجوان ہونے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے, اپنے یہاں جب وہ آیا کرتے تھے تو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں جو بڑی عمر والے تھے ان کو ان کی طرف خاص توجہ فرمایا کرتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ عما کے غلام ہیں اکرما حضرت عباس ابن عباس نے ان کی ان کو خود پڑھایا خود ان ان کو قابل بنایا اور یہاں تک کہ یہ تفسیر کے امام بنے اور حدیث کے اندر بھی ان کا مقام بہت اونچا ہوا یہ کرما امام صاحب کے استاد مدینہ منورہ میں سات علماء امام فقہ کے کہلاتے تھے اور یہ وہ سات فقہ وہ ہیں کہ جن کی جو, جو بنیاد ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے یعنی انہیں کو دیکھ کر کے امام مالک جو ہیں وہ اپنا فتوا دیتے تھے کہ یہ کس چیز پر متفق ہو رہے ہیں مملکت اسلامیہ میں یہ حال تھا کہ یہ فکہ کیا کہہ رہے ہیں سات فکہ ان کی بات دیکھی جانی چاہیے تو امام صاحب جب مدینہ منورہ میں پہنچے امام ونیفا اس وقت سات میں سے دو رہ گئے تھے ایک ہیں سلیمان جو غلام تھے حضرت ام المؤمنین حضرت ممون رضی اللہ عنہا کے ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ کے غلام ہیں اور علم حاصل کیا محدث بنے ظاہر ہے کہ ازواج متحرات سے ایک تعلق کی وجہ سے ان کے پاس کتنا کچھ علم نہ ہوگا اور کتنا فضل اور کمال نہ ہوگا یہ بھی استاذ ہے امام صاحب کے دوسرے ہیں سلیمان جو سالم ان کا نام سلیمان ہے سالم جو ہیں یہ غلام ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان کے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں عورت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں سالم ابن عبداللہ ابن عمر اور یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے روایت بھی کرتے ہیں محدسین میں سے ہیں تو امام صاحب کے استاد یہ بھی ہوئے حاصل یہ ہوا کہ امام صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا تھا علم حدیث کے تعلق سے کہ کم سے کم واسطے ہوں اور جریل و قدر اور مشہور محدثینوں ان سے روایت لی جائیں تو اس وجہ سے امام صاحب نے بڑی احتیاط سے کام لیا اور حدیثوں کو انہوں نے جمع فرمایا اس سے ان لوگوں کا شبہ غلط ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو حدیث نہیں آتی بلکہ یہ اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا امام اوزائی کا امام اوزائی اس زمانے کے مشہور امام ہیں ان کا اپنا ایک فقہ بھی تھا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ جو بڑے محدث ہیں امام صاحب کے شاگردوں میں ہیں بیروت گئے لبنان جہاں امام اوزائی تھے تو یہ بغداد وغیرہ سے ہو کر گئے تھے امام اوزائی نے پوچھا عبداللہ اب مبارک سے میں یہ کون بدتی ہے جس کا نام ابو حنیفہ ہے کوفہ میں ہے اور وہ نئی نئی باتیں دین کے اندر نکالتا عبداللہ اب مبارک نے کوئی جواب نہیں دیا گھر واپس آ گئے جہاں قیام تھا دوسرے دن حاضر ہوئے تو کچھ لکھے ہوئے کاغذات ہاتھ میں تھے اجزا کا لفظ عربی میں آتا تو جب وہاں پہنچے امام اوزائی نے وہ پیپر ان کے ہاتھ سے لے لیا اس کو پڑھنا شروع کیا پڑھتے رہے تو یوں کہا بھائی تو بہت قابل آدمی ہے یہ کس کے ہیں یہ کس کی باتیں ہیں یہ تو بن مبارک نے کہا کہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے تو امام اوزائی نے کہا کہ پھر مجھے بڑی غلط اطلاعات ہیں یہ تو بہت باکمال آدمی ہے اس کے بعد امام اوزائی سے امام ابو کی اسی سال ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر اور کچھ مسائل سامنے آئے امام انیفا نے اس پر جو ہے بڑی آ... مفصل تقریر کی بڑی دل نشین انداز میں امام اوزائی نے ان سب کو سن کر یہ کہا اس شخص کے باکمال ہونے نے لوگوں کا اس کو محسوس بنا دیا اس کو محسوس بھی. یعنی لوگ حسد کرنے لگے یہ سارے پروپیگنڈا جو ہے یہ حسد کی وجہ سے یہ شخص بہت بڑا باکمال ہے اور اس کے بعد سے ان کی قدر کرنے لگے امام اوزائی سے بھی امام صاحب نے حدیثیں لی میں نے یہ حدیث کا سلسلہ تو میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ حدیث شروع کروں گا ایک چیز رہ گئی تھی اور میں نے ابھی درمیان میں آج ہی کہا تھا امام صاحب کو قیاس کیوں کہا جاتا تھا بات اصل یہ تھی ہیڈ تھے امام ابو ہنی صاحب تو روزانہ وہ مجلس شروع ہو کونسل یوں کہ یہ ایک میٹنگ ہوتی تھی امام صاحب اس میں مسنط پر بیٹھتے تھے اور بقی سب کے سب جو ہیں گرد و پیش ہوتے تھے جن میں امام ابو یوسف اور امام ظفر قیاس کے ماہر ہیں اور اسی طرح سے دوسرے حضرات جو ہیں جن میں کیا ان کا نام ہے حدیث کے ماہر ابن زبیدہ اور اسی طرح سے داؤد تائی اور فجیل ابن عیان جو زود اور تخوا کے امام سمجھے گئے ہیں یہ سب اس کے اندر ہوتے امام صاحب خود کوئی مسئلہ اپنے دماغ سے نکال کر کے لاتے تھے اس کے بعد لوگوں سے کہتے تھے تم اپنی اپنی دو تو سب اپنے علم کے مطابق اس بارے میں کہتے امام صاحب سب کی توجہ کے ساتھ سنتے تھے سب سن لینے کے بعد آخر میں امام صاحب بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سلسلے میں میرا ہی کہنا ہی ہے صاحب نے اگر اتفاق کر لیا تو وہ اسی وقت اس مسئلے کو لکھ دیا جایا کرتا تھا کہ مسئلہ صرف خانافی کا مسئلہ ہو گیا اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بھی لکھا جایا کرتا تھا۔ ابو یوسف کی رائے یہ ہے محمد کی رائے ہے زفر کی رائے ہے، حسن اسربنی زیاد کی رائے یہ ہے ابو حنیفہ کی رائے ہے اس قدر اہتمام تھا کہ ہر ایک کی رائے اگر اختلاف ہے تو اختلاف کی صورت میں ہر ایک کے نام سے اس کی رائے لکھ دی جائے یہ تھی وہ صورت مسائل تو امام صاحب یہ کرتے تھے کہ پہلے قرآن شریف کو دیکھا جانا ہے قرآن شریف میں اس تعلق سے کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے سب کی گردنے جھک جائیں اس کے سامنے اب کوئی رائے کی ضرورت نہیں اگر قرآن شریف کے اندر نہیں ہے مسئلہ تو پھر احادیث میں اس کو تلاش کیا جاتا تھا حدیث کے اندر وہ مسئلہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا صاحب حدیث کے اندر اگر صورت یہ ہے کہ اختلاف ہے صورت تو یہ کہ اتفاق ہے ایک ہی حکم آیا حدیث کے اندر سب گردنے جھکا دو اس مسئلے کو ایسے لے لیں لیکن اگر اختلاف ہے امام صاحب کا طرز عمل یہ تھا کہ اب یوں دیکھو کہ یہ حکم جو ہے اس کے اندر کوئی علت پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی جو ممانعت کی ہو اور اجازت کی ہو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کا منشا کیا معلوم ہوتا ہے اس طرح کے مسائل میں اجازت کا منشا ہے یا ممانیت کا منشا ہے منشا کیا ہے شریعت کا اس کو تلاش کرو مختلف روایتوں کے اندر یا اس جیسے افال کے مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تقلب زینا ان کا نفاہشہ زینا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے معلوم ہوا کہ زینا کی ممانعت اس لیے ہے کہ بے حیائی ہے یہ علت ہو گئی یہ ریزن ہے جنا کے حرام ہونے کا ریزن کیا بنا بے حیا اب جہاں جہاں بے حیائی کے فیل پائے جائیں گے اگرچہ صلاحتن اس کی ممانعت حدیث کے اندر نہ آئی ہو کیونکہ کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ہو لیکن اگر بے حیائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اچھے موجود ہے اس آئے تو پرانی کی وجہ سے اس کو حرام کرار دے دیں گے سمجھا ہے؟ تو یہ ایک مثال میں نے دی دیکھنا یہ تھا کہ وہ علت جو ہے اگر کسی مضبوط حدیث کے اندر موجود ہے جس سے کہ اس واقعے کا یا اس مسئلے کا حکم نکل سکتا تو پھر اس کے مقابلے میں جو کمزور حدیثیں ہوتی تھیں اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور جو حدیثیں اور مل جائے کرتی تھیں اس حکم کے مطابق اس کو لے لیا کرتے تھے یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے امام صاحب کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ قیاس کرتے ہیں ہاں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے ثابت کیا کہ امام صاحب اپنے گویا احادیث احتمام تھا اور احادیث کا جو احترام تھا وہ پورا تھا جو میں نے حضرت باقر رضی اللہ عنہ خدمت میں جو جا کر انہوں نے اپنا طریقہ بتلایا اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ بس اب ہم آئندہ ہفتے حدیث کا در شروع کریں گے اللہ چاہے تو کوئی اور بات بیچ میں رہ گئی تو جیسی ضرورت ہوگی گزشتہ ہفتے تک امام ونیف رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی گئیں جن کو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھا گیا کہ ان کو بتلایا جائے بعد میں ایک دو چیزیں اور بھی ذہن میں آئیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کتاب جب شروع کری ہی رہے تو اس سے پہلے وہ بات بھی آ جائے ایک تو یہ کہ عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ حنفیہ اور شافعیہ مالکیا یہ مذہب کچھ ایسے ہیں کہ جیسے گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں تو ایک گروپ دوسرے گروپ سے کوئی تعلق نہیں دوسرا گروپ اس سے تعلق نہیں یہ گروپ بندیاں ہیں اور گروپ بندیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس لیے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص حنفی ہے تو کوئی شخص شافعی ہے تو کوئی شخص مالکی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں ذہن اس طرف جاتا ہے کہ امام ونیفہ اور امام شافی اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے اندر ایک طرح کا ویسے ہی اختلاف ہوگا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج گروپ کے لیڈرز میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جوس کو بھی میں کھول دوں یہ بات نہیں ہے ان لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ربط استفادہ اور ایک دوسرے کے شخصیت کا احترام اور ان کے علم کا ادب اور پاس لحاظ پورا تھا مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمر میں چھوٹے ہیں امام ونیفا میں نے پہلے بھی بتلایا تھا لیکن جب مدینہ منورہ میں امام ونیفا حاضر ہوئے تو امام مالک کے سے ملاقات بھی کی ان کے درس میں بھی پہنچے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے گفتگویں بھی ہوئی کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ یہ جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ابو حنیفہ یہ کیسے آدمی ہیں امام مالک کا جواب یہ ہے تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو قسم اللہ کی مسجد میں چونکہ درد دیتے تھے مسجد نبوی کے اندر انہوں نے کہا کہ اس ستون کے تعلق سے اگر ابو حنیفہ یہ کہنے کھڑا ہو جائے کہ یہ پتھر کا نہیں بلکہ لوہے کا ہے وہ ثابت کر دے گا یعنی ان کے علم اور فضل اور حجت کی دلیل کی قوت کو انہوں نے سراہا کہ اس کے اندر وہ قابلیت موجود ہے کہ ایک چیز کو اگر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو ثابت کر دکھاتا امام مالک نے بڑے ایک یوں کہ کہ اعتراف قابلیت کے انداز میں انہوں نے بات کہی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بے شک امام منیفا کو نہیں دیکھا بعد میں وہ دنیا میں آئے تھوڑی عرصے کے بعد ہی فون تو امام شافر رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد بھی ہیں امام محمد کو اور امام محمد جو شاگرد ہیں امام او حنیفہ سے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ امام میں ایک مستقل ان کا ایک مسلک ہے اور سکھ دنیا میں ایک بڑی جماعت ہے جو ان کو ماننے والی لیکن امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص فقہ کے اندر مہارت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ڈپینڈ ہے ابو حنیفہ پر لفظ آتے ہیں ہوا ایال ابھی حنیفا ایال اولاد کو کہتے ہیں یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ابو حنیفہ کی اولاد بننا پڑے گا لیکن ایال اولاد کو کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں اعلی سے کہ اولاد ماں باپ پر ڈپینڈ کرتی اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا ابو حنیفہ پر یعنی اب ماں ابو حنیفا رحمتہ اللہ علیہ نے فقہ کے لیے جو بسات اور بیس قائم کر دی ہو نہیں سکتا کوئی اس سے الگ ہو کر کے اور فقہ کے اندر اپنی مہارت پیدا کر لے یہ امام شافی کا کسرمان ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان حضرات میں ایک دوسرے کے ساتھ رب زبط, ایک دوسرے کا پاس لحاظ اور احترام کتنا نہ ہوگا مگر یہ کہ جہاں اختلاط کی بات ہے دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں نہیں دین کے معاملے میں جہاں اختلاف کی بات ہے وہاں ایک امام دوسرے امام کا کیا مطلب بلکہ ایک امام اپنے استاد کے سامنے بھی آ کر کہ استاد یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ فلانی دلیل سے صحیح نہیں معلوم ہوتی میں نے بتایا تھا کہ امام بنیفا نے فقہ کے اندر صرف اپنے استاد حماد کی شاگردی کی اور تق... کئی مرتبہ کے تجربوں کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس درسگاہ کو اور اس استاد کو نہیں چھوڑنا لیکن کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حماد سے بھی انہوں نے کسی جگہ اختلاف کیا حماد کی موجودگی میں پیٹ پی چنی ہماد نے ایک فتوہ دیا اور امام ونیفہ نے کہا کہ یہ فلانی دلیل سے یہ بات صحیح نہیں تو حماد خاموش ہو گئے یعنی کہا کہ تم کون میرے مقابلے میں بولنے والے اور یہ اور وہ یہ سب پوچھا تو اس لیے جب ان حضرات کے اندر اس طرح کے روابط رہے ہیں صحیح جو علم کے ساتھ مسلک کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا ذہن بھی یہی ہے. اب حنثیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ شافریت گمراہی ہے مالکیت گمراہی ہے ہم بریت گمراہی نہ عظب اللہ بلکہ یہ ہے کہ جس مسلک کو ہم لے رہے ہیں یہ درست ہے مگر احتمال ہے خطا کا تو میں اہتمام کیونکہ کیا گیا اشتہاد میں خطا ہو سکتی مگر یہ کہ ہمارے نزدیک اس کو کہنا صحیح ہے کہ مجموعی طور پر انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ اور آئے یہ مسلک جو ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے صحیح ہے ہم اس کو لے رہے ہیں اب چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ایک ایک مسئلے کو چھان پہ چھوڑیں دلیل کی روشنی میں اس واسطے عوام کے لیے یہ ایک صورت ہے کہ جب ایک راستے کو لے لو تو اس پر چلو کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دلیل کی روشنی میں کون سا مسئلہ جو ہے اس مسلک کا صحیح ہے اور کون سا مسئلہ دوسرے مسلک کا جس کو اللہ سلحان ہے وہ اتنا علم دے دے وہ پھر ایک کا پابند نہیںدر شاہ وری اللہ رحم اللہ ہندوستان کے اندر علم حدیث میں میں بڑی مہارت ان کو حاصل تھی اس واسطے انہوں نے اس انہی چاروں فقہ کے دائرے کے اندر بعض مسائل کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ کو چھوڑ کر دوسرے مسلق کو لیا اور تمام علماء ہندوستان میں کہ جہاں کے حنفی مسلک جو ہے وہ غالب ہے وہ سب کے سب ان کے اس مقام کو جانتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان کو حق ایسا کرنے کا تو یہ ہے وہ صورت اس واسطے اس کو گروپ بندیوں کی رنگ نہ نہ دیا جائے اور نہ اس کو کوئی بری بات سمجھا جائے جہاں تک عوام کے لیے تقلید کے سوا تو راستہ ہی کوئی نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے وہ خود تقلید کرتے ہیں اس واسطے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں صحیح حدیث کیسے معلوم ہوئی یہ بخاری میں ہے معلوم ہے بخاری کی تقلید ہو گئی نہیں کیونکہ بخاری نے یہ کہا کہ یہ حدیث ہے ہم کہتے ہیں کہ بخاری چونکہ سب سے صحیح کتاب حدیث کی لہذا جو بخاری کے اندر کی حدیث آئے گی وہ ہم لے لیتے ہیں یہ تکلیف تو ہوئی اور کیا ہوئی یہی صورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام ونیفہ فر نے یہ فرمایا مثلا ہم وہاں حنفی ہیں چونکہ امام ونیفہ یہ فرما رہے ہیں تو صحیح ہوگا ہم اس کو لے رہے ہیں یہی ہے اس لیے تکلیف کے بغیر کیا را نہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاش کے لیے ان کا بزنس تھا کبھی کوئی ملازمت اور جاپ نہیں کی ان کی اپنی قابلیت کے لحاظ سے حکومت نے ان کو آفر دیا ظاہر ہے کہ عالم تھے فقیر تھے تو اسی فیلڈ کا ان کو جاب دیا جا سکتا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے پورے مملکت اسلامیہ کا خلیفت المسلمین نے براہ راست اس کی فرمائش کی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں امام ونیفا نے اس کو انکار کر دیا نہیں خلیفہ نے اسرار کیا اور اسرار کے جو رو بھی جو بھی راستے خلیفہ کی طرف سے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے چنانچہ وہ موجود ہے کہ دربار میں طلب کیے گئے بادشاہ کے خلیفہ کے اور خلیفت المسلمین نے کہا کہ تم یہ منصب لو اپنی ذمہ داری قبول کرو تمام خلیفہ نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں تو اب خلیفت المسلمین نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں تو اس کا جواب دیا کہ جب یہی یہ تو میں کہہ رہا ہوں جب میں جھوٹ کہ بول ہوں تو جھوٹ بولنے والا قاضی نہیں ہو سکتا عقلمند آدمی تھے تو اس لیے خلیفہ جو ہے خاموش ہو گیا آخر یہ ہوا خلیفہ مسلم نے قسم کھائی کہ میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ آپ کو قاضی بننا ہوگا نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں قاضی نہیں بنوں گا تو ربی جو وزیر ہے اور وہ بھی عالم ہے ربی نے کہا کہ ابو ونیفا دیکھتے نہیں کہ خلیفہ قسم کھا رہے ہیں تم ان کے مقابلے پہ قسم کھا رہے ہیں امام ونیفا نے کہا کہ خلیفہ کے اندر کفارہ ادا کرنے کی زیادہ طاقت ہے میرے مقابلے میں قسم ٹوٹے گی وہ کفارہ ادا کرنے میرے لیے تو مشکل ہے حاصل یہ ہوا کہ انہوں نے قزا کو نہیں قبول کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ایک سو چھیالیس ہجری میں امام ونیفا کو بغداد کی جیل میں ڈال دیا گیا اب جیل میں ڈالنے سے یہ سمجھا گیا تھا کہ ابو ابونیفا جو کھلے پھرتے ہیں اور مسائل میں بے دھڑک بول دیتے ہیں قاضی کے فیصلے پر فیصلوں پر بھی اعتراض ابن ابی ابھی بڑے محدث بڑے فقیر اور مستحق تھے یہ قاضی تھے ان کے بعد فیصلوں پر امام بنی فا تنقید کیا کرتے تھے کہ قاضی نے طلق کی تو اس طرح کی باتوں سے مملکت اسلامیہ میں خلیفہ کی نظر میں ایک فط میں پیدا ہو سکتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ابو حنیفا کو باندھ دیں اسی لیے وہ قضا کا عہدہ ان کو دینا چاہتے تھے وہا نہیں لے رہے تھے آخر جیل میں ڈال دیا گیا لیکن جیل میں وہ تو وہ بات ہوئی کہ اس چراغ کی روشنی کو متم کہاں سے کر دیا جائے وہ تو پورے مملکت اسلامیہ میں وہ روشنی تھی پھیل رہی تھی اور شہرت ہے پھیل رہی تھی وہ دور تھا کہ جب علم کا اور اہل علم کا ادب اور پاس لحاظ تھا آج ہم جن چیزوں کو تقریب کو پورا کہتے ہیں اس زمانے میں بھی کھانا کا علم عام تھا لیکن جو لوگ اب ابو غنیفا کو بڑا سمجھتے تھے چاہے وہ ایران میں ہوں کہ افریقہ میں ہوں وہ اس بات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو غنیفا کیا کہہ رہے ہیں اس لیے آخر یہ ہوا کہ ان کو زہر دیا گیا اور اس زہر کے ہی نتیجے میں ان کا انتقال ہوا امام اب عنیفا اللہ علیہ یہ میں عرض کروں کہ قضا کو قبول نہ کرنا جو تھا اس کی وجہ یہ تھی امام غنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ خلافت کے منصب پر جو لوگ آنے لگے ہیں ان کے ہاں سیاست جو ہے پالیٹکس اور اپنی کرسی اور اپنا منصب اس کی بقا کا زیادہ پاس لحاظ ہے اسی واسطے امام بنیفا نے بنو امیہ کے جب کا اقتدار تھا اور ان میں شاہانہ انداز آگئے تھے تو امام بنیفا نے کھلے طور پر اختلاف کیا بنو امیا کا اس کے بعد پھر جب بنو عباس اور منصور خلیفہ بنے تو امام ونیفا نے خوش خوشی محسوس کی کہ یہ جب سادات میں آ گیا ہے تو یہ ذرا ٹھیک ہوں گے لیکن جلدی دیکھ لیا کہ امید کے مطابق نہیں ہے یہاں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں امام بنیفا رحمتہ اللہ علیہ نے مخالفت کھلے تو نہیں کی مگر یہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی ذمہ داری نہیں وہ جو کہتے تھے کہ میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا اس کا مطلب یہی ہے کہ میں قاضی بننے کے بعد پھر میں خلیفہ کے دباؤ اور پریشر کو اور افسران کے جو ہے وزرا کے دباؤ کو میں نہ محسوس کرنا اس کا اثر لوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا یہ تھی وہ وجہ اس کا مطلب کیا ہوا وہ یہ چاہتے تھے کہ آزاد فضا میں میں اسلام کی خدمت کروں اور عروم اسلامیہ کی خدمت کروں کوئی دباؤ میرے اوپر کسی طرح کا نہ ہو یہ تھی وہ وجہ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے آج ہم ان خلافہ کو کیا کہیں اپنے دل میں کوئی برائی نہ لائے جائے بے شک یہ عمل برا تھا لیکن میں آج آپ کو بتلاؤں کہ آج تو ہم خلیفہ بھی نہیں خلافت کی کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہم جو ارگنائزیشن اور ایڈمنسٹریشن ہمارے ہاتھوں میں ہیں اس میں بھی یہی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں نہیں بھی ہو تو ذرا کسی کو تھوڑی سی ایک طاقت اور قوت اور عزت ملی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ساتھ فلاں مولوی صاحب اور فلاں حافظ صاحب جو میرے ہاتھ چلے ہونے چاہیے تو وہ تو خلیفہ ہو کر اگر ایسا چاہ رہے ہوں تو کون سی بات ہے آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں تو اس لیے ان علماء نے حکومت سے اپنے آپ کو دور رکھا وہ اسی وجہ سے رکھا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ ایک کام کو کر سکیں ہندوستان میں جن مدرسے سے ہم نے پڑھا ہے اس مدرسے کے بانی کے جو وصیت تھی رتنانو کی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ وصیت ہمارے با... پڑھنے کے زمانے میں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بچے تھے ہماری عمری کیا آتی تھی جو ہم اس کو سمجھتے اس کے حکمت کو اس میں ایک بات یہ تھی کہ حکومت اور کوئی صاحب اختیار جو فرد ہو اس کے مستقل ایک گرانڈ کو ہر دس قبول نہ کیا جائے بلکہ عام غریب مسلمانوں کے چندے پر زیادہ نظر کی جائے با... ہم نے کہا کہ یہ کیا حکا سمجھ اگر کوئی حکومت دے ایک دم دے دیجیے کہاں کوئی ایک در پہ جا جا کر کے دو دو چار چار پیسے مانگے گا لیکن بعد میں جب ہم بڑے ہوئے سمجھنے والی بات ہے کہ وہی بات کہ ادارے کو آزاد رکھنا ہے یہ آزاد ہوگا تو اس کے کریکلم آزاد ہوگا ان کا پڑھانے کا انداز آزاد ہوگا ورنہ حکومت مداخلت کرے گی آج ارب ملکوں کے اندر کیا صورت ہے حال آج ارب ملکوں میں مسلمان اپنے ادارے قائم نہیں کر سکتے آزادی کے ساتھ نہ مدرسے بنا سکتے ہیں نہ اسکول بنا سکتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اس کے, کے گرانڈ پر مدرسے اور اسکول چلتے ہیں اور انہی کا پاس کیا ہوا کریکولم پڑھایا جاتا ہے اور انہیں کی پالیسیاں جو ہیں اس کے مطابق وہ تعلیمی نظام چلتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اخلاقیات کے جو کچھ حسر ہے وہ آپ کے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے تو ان علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم آزاد رہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ طاقت اور قوت والوں کے دباؤ سے آزاد رہنا چاہیے تو اس واسطے میں اس بات پر مجھے اطمینان ہے کہ آج بھی جن لوگوں کو کام کرنا ہے اسلام کا ان کو کسی بھی دباؤ سے آزاد رہنے کی ضرورت ہے چاہے اس کے لیے ان کو کچھ بھی قربانیاں دینے پڑیں ذرا بھی ان پر دباؤ ہوگا تو وہ کام نہیں کر سکیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام حنیفہ کو بھی اور دوسرے تمام محدثین اور فقہ, فقہ کے اما کو اپنے کرم سے اور مفرت سے نوازے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاعمال بالنیات ابو حنيفه عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علق ماب ابن ابراهيم التيمي عن القماط ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها یہ جیسا کہ اوپر باب قائم کیا ہے نیت سے متعلق ہے اور دوسرے باز اور محدثین نے بھی اسی مضمون کے حدیث سے اپنی حدیث کی کتاب کو شروع کیا ہے جس سے یہ اشارہ دینا مقصود ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر دو نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو آگے کا سارا کام جو ہے وہ سب غلط روپ پہ چلتا چلا جائے گا اس کے معنی یہ ہے کہ علم بھی اگر حاصل کرنا ہے اس میں نیت بخیر ہونی چاہیے تو اس علم کے جو حاصل کرنا جو ہے وہ درست ہوگا اور اگر علم ہی نیت ہی صحیح نہیں تو آپ ڈھیروں علم حاصل کر لیں وہ بیکار ہے قدر اس کی نہیں کی جا سکتی کہ علم کتنا ہے قابل قدر یہ چیز ہے کہ اس علم کے پیچھے جذبہ کیا کیا کر رہا ہے قرآن شریف میں فرمایا گیا مسر الدین سم ملم یا ملوہ کمسر ہماری فرمایا جو لوگ تورات کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی علم ان کے پاس تورات کا ہے فرمایا ان کی مثال اس گدھے کی ہے کہ جن جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے اب گدھے کے اوپر بوجھ تو بہت بڑا ہے لیکن اس کو اس کا فائدہ کیا پہنچ رہا ہے گدھے کو کیا معلوم ہے کہ اس میرے جو کمر پر جو کتابیں ہیں اس کے اندر لکھا کیا ہے اور اس سے کیا روشنی ملنی ہے اس واسطے علم اگر زیادہ ہے کوئی قدر کی چیز نہیں دیکھنا یہ کہ اس کی علم حاصل کرنے والے کی نیت کیا ہے اس کا جذبہ کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے نیت اگر بخیر ہو تھوڑا علم بھی جو ہے بہت لیکن اگر نیت غلط ہے وہ زیادہ علم بھی بیکار ہے اس لیے علم کو حاصل کرنے میں بھی نیت کیا ہونی چاہیے چاہے دنیا کا کو کوئی بھی علم ہو علم حاصل کرنے میں نیت کم سے کم یہ ہو علم ایک نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری مخلوقات میں انسان کو فضیلت دی ہے اسی علم کی خاطر کہ علم حاصل کرے اور اس علم کو بڑھا اور دوسروں تک پہنچائے یہ کم سے کم نیت ہونی چاہیے دینی علوم ہیں اس کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو رائے ہدایت ملے اللہ کی مارفت ملے ہم اپنے اپنے عقیدے کو اور عمل کو درست کریں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے یہ نیت ہونی چاہیے کوئی علم بھی اس لیے اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ اس میں نیت یہ ہو کہ صاحب ہمارا پیٹ بھرے گا ہم اس سے روزی روزگار ہم اسے کمائیں گے یہ تو بہت ہی زلیل ایک نیت اور جذبہ ہے کہ آدمی اللہ کی اس نعمت کو جس نعمت کی وجہ سے اللہ نے اس انسان کو انسان بنایا اس کو اس جذبے سے حاصل کرے کہ جو نیت اور جذبہ ایک جانور کو ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانوروں سے مختلف کرتب دکھائے جاتے ہیں وہ ڈالسین وغیرہ یہ وہ آپ دیکھتے ہیں بہترین کرتب دکھاتی ہوں لیکن لالچ اس کا کیا ہے ایک مچھلی اس کو کھانے کو دی ملے گی سونے وہ خوش پھر اس سے وہی کام لے لیجیے مچھلی ملے گی کھانے کے بعد تو کیا انسان کا انسان کی نیت یہی ہے کہ جو کچھ مجھے محنت کرنی ہے وہ اس لیے کرنی ہے کہ ایک ٹکڑا مجھے مل جائے کھانے کے بعد یہ جذبہ جو ہے کسی بھی علم کے استثاظ اس کا جوڑ نہیں ہو سکتا کہ دینی علم کے اندر دینی علم کے حاصل کرنے میں قتل یہ اس کا جذبانی ہو سکتا کہ شاید ہمارا مستقبل جو ہے معاشی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے اور فائنینشیلی ہمارا مستقبل کیا ہوگا اللہ سبحانہ و رازق ہے آپ نے واقع سے سنا ہوگا کہ جو بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا بہت مشہور اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی مدرسہ نظامیہ کے نام کو حیدرآباد میں جامع نظام قائم کیا یہ پھر وہاں حضور نظام کی نسبت و اللہ لیکن باہر بغداد کا مدرسہ نظامیہ بڑا مشہور اور اس سے بڑی بڑی شخصیتیں نکلی تو اس وقت وزیر بھی بہرحال ایسا گیا گزرا دور نہیں تھا آلوم رشید کا زمانہ ہے اور دوسرے ہیں کہ اس وقت کے وزیر بھی عالم ہوا کرتے تھے تو جو وزیر تھے انہوں نے یہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا اور اپنی جیب خاص سے کا خرچ دیتے تھے تو ہاں کتنے بڑے بڑے پروفیسر پڑھا رہے ہیں اساتذہ پڑھا رہے ہیں اور طلبہ کی تعداد ایک لمبی چوڑی ہے اور وظیفے مل رہے ہیں سب ہو رہا ہے ایک روز وزیر کو یہ خیال ہوا کہ ذرا جا کے دیکھے تو صحیح جو ہم اتنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور ہمارا شوق تھا کہ ایک مدرسہ ہو رہے اور چلے تو وہ کیسے کام کر رہا ہے چنانچہ وہ اپنا بھیس ویش بدل کر کے تاکہ لوگ نہ پہچانے کہ وزیر صاحب کا سرکاری دورہ ہو رہا ہے تو وہ اپنا بغیر اطلاع کے اور وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے ٹھیک راستہ اختیار کیا بجائے اس کے کہ وہ پرنسپل سے ملتے اور وائس چانسلر سے ملتے یا ٹیچر سے ملتے انہوں نے طلبا کو پکڑا ایک طالب ان سے بات کی اور پوچھا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے کیا ہے یہ وہ ہے اور کیوں پڑھ رہے ہیں کیا مقصد ہے اس پڑھنے میں کسی نے کہا کہ میرا باپ قاضی تھا میں بھی قاضی بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میرا باپ وزیر ہے میں بھی وزیر بننا چاہتا ہوں کسی نے کہا میرا باپ پرانے ہوتے پر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یہ سب نے جس سے ملا وہ اس نے یہی جواب دیا تو وزیر کو بہت افسوس ہوا کہا کہ میرا سارا شوق جو ہے وہ بیکار گیا اور جتنا میں نے خرچ کیا وہ بھی ہوا میں اڑ گیا اور وہاں سے یہ ذہن بنا کے چلا تھا کہ میں اب واپس جا کر کے میں حکم نافذ کر دوں گا کہ اس کو بند کر دیا جائے فضول ہے اس اتنا یہ ادارہ اور یونیورسٹی بیکار کار ہے چل ہی رہتا کہ راستے میں ایک طالب علم بے اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے لان ہوتے ہیں تو لان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتاب پر جکا ہوا ہے وہاں جا کے السلام وعلیکم کیا بیٹھ گئے وہ اتنا موبی نہیں اٹھایا تو وہاں بیٹھ گئے کہنے لگا کہ صاحب میں ذرا سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں تمہیں اٹھا کر کہا کہیے جلدی کہیے کیا, کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا وقت اس وقت جو ہے مطالعے گا کیا پوچھنا ہے کہ میں صرف ایک دو منٹ آپ سے رہنا چاہتا ہوں کہی کہ آپ کہاں سے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے ہوں لیکن پوچھنا کیا وہ پوچھیے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے جس کا جواب میں دوں بھائی علم اللہ کی اتنے مت ہے اس, وقت سے اس کو حاصل کرنا اب کسی نعمت کو حاصل کرنے میں یہ پوچھنا کہ بھئی کیوں اس کو حاصل کیا جا رہا یہ تو عجیب سوال ہے اللہ نے اس دین کو اتارا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اس کا ہم کو علم حاصل کرنا ہے اگر ہم حاصل کریں گے تو اپنے کو بھی فائدہ ہوگا دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ اب انہوں نے بتایا میں فلا ہوں اور میں نے یہ ادارہ قائم کرایا تھا اور میں اب یہ فیصلہ کر کے جا رہا تھا کہ اس کو بند کروں گا صرف آپ کے لیے کھلا کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ کے خاطر میں اس ادارے کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ آپ کا نیت بخیر ہے اس لیے میں نے کہا کہ نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے یہ تو ہے علم کا تعلق یہ صورت حال عمل میں بھی ہے کہ عمل جو ہے وہ اگر اللہ کے واسطے ہے تو وہ مقبول ہوگا اور اگر وہ اللہ کے واسطے نہیں تو چاہے کتنے بھی خوشنمائی کے ساتھ وہ عمل کیا جائے نماز پڑھی جائے روزہ رکھا جائے منہ پہ مار دینے قابل ہے اسی واسطے قرآن شریف میں سورہ متف... سورہ معاون کے اندر سنا ہے جو لوگ دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں فرماؤن کے بربادی ہو تو علامیہ فرمائے برباد ہو جائے تو وہ کہاں سے آباد ہوگا اس لیے نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے تو فرمایا کہ ابو حنیفہ یحییٰ سے اور وہ محمد سے محمد ابن ابراہیم تہمی سے وہ علقمہ ابن ابن وقاص لسی سے اور وہ عمر ابن خطاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کی وجہ نیتوں کے ساتھ ہے اور جو بھی شخص ہو اس کے جو, جو وہ عمل کر رہا ہے وہ نیت کے مطابق ہوگا ولیک العمر امانوا سو جس نے ہجرت کی ہجرت کی مثال اس لیے دی کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لار مکہ فتح نہیں ہوا جب تک اس وقت تک ہجرت ایک اسٹینڈرڈ تھا ایک معیار تھا کسی مسلمان کے اسلام کا اگر وہ سب سے میں مسلمان ہوا مگر ہجرت نہیں کرتا اور نہ وہ حضرت شریف بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اجازت دی ہجرت نہ کرنے کی اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا مسلمان سمجھنے کے لیے یہی ایک صورت تھی کہ وہ ہجرت کر لے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت لے لے کہ میں ان مجبوریوں سے ہجرت نہیں کر پا رہا ہوں جیسا کہ بعض کچھ حضرات مکے میں رہتے تھے تو اس واسطے ہجرت جیسا دینی کام کہ جو اس وقت معیار تھا اسلام کا اس کو یہاں بطور مثال کے لایا گیا فرمایا سو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے جو کہ اس کو مل جائے یا کسی عورت کی خاطر ہے کہ جس سے وہ نکاح کر لے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہو کیوں مہاجر ام قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مہاجر اس کا نام ہی ہوگا ہجرت کرنے والے تھا ام قیس ام قیس ایک عورت تھی مدینے میں وہ اس پر فرشتہ تھے تو یہ ہوا کہ بھائی اس سے شادی کرنی ہے تو لہذا ہجرت ہی کرنی پڑے گی جی. وہ ہجرت کر کے مدینے میں آیا ان سے شادی کرنے کے لیے سمجھ میں تو معلوم ہوا کہ یہ ہجرت اللہ کے واسطے نہیں رسول کے واسطے نہیں امر قید کے واسطے آج تک کتابوں میں ان کا نام محاذر امر قید سے پڑا ہوا ہے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد یہ حدیث فرمائی ہوگی کہ ہجرت جیسی چیز بھی اس میں نیت کوئی دنیا کی نہیں ہونی چاہیے آخرت کی ہونی چاہیے دنیا تو مل ہی جاتی جہاں جائے گا آدمی کھائے گا پیئے گا گھر بھی بنائے گا سب کرے گا مگر نیت کیا ہو نیت ہوئی ہے کہ اس سے ہمارا دین درست ہو اور ہمارے اعمال اور عقائد درست ہوں انشاءاللہ اللہ مضمون کو اس کی حدیث سے متعلق آئندہ رحیم گزشتہ ہفتے حدیث کا یہ پہلا باب باب العمال بن نے شروع کیا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ عمل کا اعتبار نیتوں کے بنیاد پر ہے جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل سمجھا جائے گا دنیا کی کوئی غرض پیش نظر ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی ازر نہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلط عمل بھی اچھی نیت سے کیا جائے تو ازر مل جائے یہاں امال سے مراد ہے العمال کا لفظ رہے ہیں اس سے مراد ہے امال خیر کہ جو دیکھنے میں اچھے عمل ہیں وہ اچھا اللہ کے نزدیک جب ہوگا جب اللہ کے لیے کیا جا رہا اس کو یہ معنی نہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ اچھی نیت سے اگر کیا جائے تو وہ اس پر ادر ملے گا برے عمل کی اور اچھے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے اچھی غذا جو صحت کے لیے مفید اور ایک زہر تو زہر آدمی اچھی نیت سے کھائے تو یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کو کھا کے موٹا ہو جائے تو مرنا ہی ہے آخ ساری ہے اچھی نیت سے کہیں رکھے جب تو بہت اچھی نیت ہے سوال ملے تو جلے گا تو برے اعمال جو ہیں ان کی برائی کو نیت کی اچھائی نہیں بدل سکتی اسی واسطے کوئی شخص حرام کھانا کھائے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں نیت اچھی ہو ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کا نام لے اور نیت بھی اچھی کر لے وہ حرام حرام ہی رہے حلال نہیں ہوگا تو یہاں العمان سے مراد ہے امان خیر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو لوگوں میں اپنے آپ کو سخی مشہور کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں یہ ہے مطلب اس حدیث کا کہ جو نیک عمل ہیں چونکہ میں نے کہا تھا کہ حدیث یہاں اس واسطے سے سب سے پہلے لائے ہیں کہ یہ حدیث اور قرآن اور دین کا علم یہ بھی عبادت ہے اور عمل خیر ہے لیکن دیکھنا یہ کہ اس میں نیت کیا ہے نیت اگر قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے حدیث کے درس دینے حدیث پڑھنے اور دین کے سارے علوم حاصل کرنے میں اگر دنیا پیش نظر ہے کوئی اجر نہیں ہے اور اگر ان سارے کاموں میں اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہ پھر عبادت بن جاتا ہے اور اس پر اجر ملتا ہے اسی واسطے علم کی قدر عمل کے مقابلے میں زیادہ کیوں ہے ایک عالم کو عامل سے درجے میں اس کی برتری کو کیوں بتلایا گیا عالم من الف عابد ایک عالم ایک ہزار عبادت گزار بندوں پر اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے کیوں اس میں وہ شرط لگا لیجیے کہ وہ اس کا عالم ہونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو ورنہ پھر کو اس کا کوئی درجہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کا علم خود اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تو اس کے لیے وہ بال ہے اسی واسطے ایسے عالم کے لیے کہ جس نے علم کو اللہ کے لیے نہیں سیکھا نہ اللہ کے لیے سکھلا رہا ہے تو وہ اس کے واسطے تو بھائی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا ان میں تین ایسے آدمیوں کو کہ جو مسلمان کمیونٹی میں مسلمان امت میں ان کا درجہ بہت اونچا سمجھا جاتا تھا ایسے تین آدمیوں کو لایا جائے گا یعنی اپنے عمل کے لحاظ تین آدمی کون سے ہوں گے ایک تو ہوگا وہ مال والا کہ جس نے مال خوب خرچ کیا تھا اور ایک ہوگا وہ علم والا کہ جس نے علم دین حاصل کیا اور اس نے اس علم کے, لیے اس علم کے پھیلانے میں کچھ نہ کچھ محنت جو بھی کی, کی اور تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے جہاد کے اندر حصہ لیا اور وہیں اس کی جان وہ جو ہے وہ چلی گئی دوسرے لفظوں میں کہیے شہید تو ایک شہید ہوگا ایک غنی ہوگا اور ایک عالم ہوگا اللہ سبحان بتالا اس مجمع میں ارل اعلان اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے مال والے سے پوچھے کہ میں نے مال دیا تھا میری ایک نعمت کی تھی نے اس کا کیا حق ادا کیا اگر میں نے تو خوب خرچ کیا آپ کے مال کو کتنے کام میرے مال کے ذریعے سے دنیا میں ہوئے تو ظاہر ہے کہ میں نے مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے نہیں چھپ سکتی بات تو نے یہ سارا اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی اور داتا کہیں مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا اب خاموش واقعی عقدہ کھل گیا جو بات دوسروں سے چھپی تھی اللہ سے نہیں چھپ سکتی میں اب خاموش کے بعد بتائیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ڈال دو اس شہید سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے صحت دی تندرستی دی اور اور نعمتیں دی تھی اس اس کا حق کیا ادا کیا داؤن دہ دا میں نے آپ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور میں دین کے لیے نہیں اس لیے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں شجاع کہ تھی بڑی بہادری کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا تجھے اس کا سلا مل گیا میرے بات سے کیا ہے لوگوں نے بہادر کہہ دیا میرے لیے کچھ نہیں ہے ڈال دو جہنم میں اسی طرح عالم سے بھی کہا جائے تجھے میں نے اپنا علم دیا تھا تو اس کا کیا حق ادا کیا ابھی میں نے تو اتنی تقریریں کی اور اتنا درست دیا اور اتنا وہ کیا یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں میرے لیے کچھ نہیں ڈال دو تو ایسے لوگوں جن کا علم ہے اور علم کے لیے وہ کام بھی کر رہا ہے دیکھنے میں مگر چونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے وہ ادھر نہیں ملے گا اس کے لیے وہ مصیبت بن جائے گا اس واسطے اس بات کو بالکل شروع میں لائیں تو پڑھنے والے پڑھانے والے سننے والے اور سنانے والے سب کو اپنی نیتیں بخیر کرنی چاہیے کتاب الامان اب الا اسلام اول قدر و, و, و یہاں سے ایک دوسرا بار شروع ہو رہا ہے ایمان السلام کا اور تقدیر کا اور اسی طرح سے شفا کا اس کے اندر اس کتاب کتاب اصل میں یہ کہ جلی عنوان جس کو کہتے ہیں بڑی ہیڈنگ اور باب اس کے نیچے یہ فصل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ وہ فرق کو ذہن میں رکھا جائے بعض جگہ باب اور فصل کا فرق ہوتا ہے بعض جگہ کتاب اور باب کا باب اسراعل اسلام وزم القدریہ اس میں اسلام کی شریعت اور طریقے اس باب میں بتلائے گئے ہیں اور جو فرقہ قدریہ کا گزرا ہے اس کی مذمت میں بتلا چکا تھا جبریہ اور قدریہ محتلہ کا تذکرہ بارہ حدیث میں بھی آ رہا ہے أبو حنيفة عن ألقم عن يحيى بن يامر قال بينما صاحب لي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصرنا بعبد الله بن عمر فقلت لصاحبي هل لدى أن نأتيه فنسأله عن القدر قال نعم فقلت دعني حتى أكون أنا الذي أسأله فإني أعرف به منك قال فانتهينا إلى عبد الله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنا نتقلب في هذه الأرض فربما قدمنا البلدة بها قوم يقولون لا قدره فبما نرد عليهم قال ابلغهم اني بريء من منهم بريء ولو اني وجدت اعوانا لجاهدتهم ثم ثم انشأ يحدثنا قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله من اصحاب إذ اقبل شاب جميل ابيض حسن الله عليه ثياب فقال السلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم قال فرد علیہ رسول اللہ تعالیٰ کال ادن وطنی کال ادن یا رسول اللہ فکال ادن فدنا رخبت بے رخبتی رسول اللہ, فقال فدنا حتى ركبته رسول اللہ, اللہ وسلم فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورقائه واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله فقال صدقت قال فعجبنا من تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صدقت كأنه يعلم قال فأخبرني عن شراء الإسلام ما هي قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إلي سبيلاً وصوم رمضان والاختصال من الجنابة قال صدقت فعجبنا لقول صدقت قال فأخبرني عن الهسان ما هو قال الهسان أن تعمل لله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرات لو سوريا يا عصف فإنه يرات قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن قال نعم قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة متى هي قال ما مسؤول عنها بآلم من السائل ولكن لها شرائط فقال إن الله عنده المساعب ينزل الغيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا ماذا تقصب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال صدقت ثم انصرف ونحن نراه قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فقمنا في أسره فما ندري أين توجه ولا رأينا شيئا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی اور کئی کتابوں کے اندر آئی ہے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے مگر نہ صرف یہ کہ کہیں کہیں الفاظ کا فرق ہے بلکہ اس میں ایک آج چیز اضافہ بھی ہے یعنی جواب دینے کے اندر کچھ آپ نے کچھ چیزوں کو اس میں اس حدیث کے اندر بڑھاوا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبکہ مسلم شریف کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں مختصر ہے وہ حدیث وہاں بارہ ابو حنیفہ علقمہ سے اور وہ یحییٰ ابن یامر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کس نے کہا یحییٰ ابن یامر نے اس درمیان میں کہ ہم آ, اپنے ایک دوست کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تھے تو ہم نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ عنہما تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا رائے ہے تمہاری کہ اگر ہم عبداللہ ابن عمر کے پاس جائیں اور آپ سے تقدیر کے بارے میں سوال کریں یہ وہ زمانہ ہے تابعین کا جس میں قدریا جبریہ معتدلا پیدا ہو چکے ہیں اس واسطے تقدیر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں صحابی سے تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ آہ, میں جا کر سوال کروں گا عبداللہ عبن عمر سے اس لیے کہ میں تمہارے مقابلے میں ان کے ہاں زیادہ جانا پہچانا ہوں تو اچھا یہ ہے کہ جانا پہچانا ہوں گا تو میں سوال کروں گا تو وہ جواب آسانی سے دیں گے تو انہوں نے کہا یاہی بن عمر نے کہ ہم عبد اللہ ابن عمر کے پاس پہنچ گئے اور میں نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمان ہم لوگ اس زمین کی مختلف شہروں میں جاتے آتے ہیں اور اکثر ہم ایسے شہر میں بھی جاتے ہیں کہ جو جہاں ایک ایسی قوم ہے جو یوں کہتی ہے کہ کوئی تقدیر وقبیر کچھ نہیں تو ہم ان کو کس طرح سے جواب دیں عبد اللہ عبن نے کہا کہ ان کو میری یہ بات پہنچا دو کہ میں ان سے بری ہوں یعنی وہ زمانہ وہ ہے کہ ایک صحابی جب کوئی بات کہے تو لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے صحابی سے رسول نے فرمایا یہ درجہ تابرین کے نزدیک صحابہ کا تھا تو صحابے ایک صحابی اگر کسی بات کو رد کر دے تو وہ زمانہ تھا کہ وہ بہت مشکل تھی اس کے لیے کہ سر اب اس میں ہیچر مچھر کریں تو اس لیے عبداللہ بن عمر خاص طور پر صحابہ میں بڑے اہل علم مشہور ہیں صاحب ہیں تو جب وہ یہ بات کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی اثر پڑے تو انہوں نے کہا کہ میری بات ان تک میں پہنچا دو کہ میں ان سے بری ہوں بے تعلق ہوں اور اگر مجھے مددگار مل جائیں تو میں ان سے جہاد کروں گا تو معلوم ہوا کہ قدریہ جو ہیں تقدیر کا انکار کرنے والے وہ اسلام سے خارج ہیں اور اسلام سے جو لوگ خارج ہوں جس طرح ان سے جہاد کیا جا سکتا ہے اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے والوں سے بھی جہاد ہو اس صحابی کے اس بات سے یہ سمجھ میں آیا اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ تقدیر کا انکار کیا جائے عقیدے اسلامی عقیدوں میں یہ بات داخل ہے کہ تقدیر کو مانا جائے سم انشایو حدیث پھر انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کس نے عبداللہ بن عمر نے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جماعت تھی اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جو نہایت خوبصورت تھا اور سفید رنگ تھا اس کا اور بہت اچھے بال کے لما کہتے ہیں جو بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سر کے اس کو لما کہتے ہیں اور جمہ بھی بالوں کو کہا جاتا ہے مگر جمعہ جو ہے وہ زیادہ تھوڑا اور بڑھ جائیں اور وفرا جو ہیں جو کندھے تک پہنچ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو آپ کے بالوں کا تذکرہ آتا ہے اس میں کسی روایت کے اندر یہ ہے کہ لمحہ تھے کسی میں ہے کہ جمع تھے کسی میں ہے کہ وفرا تھے تو اس میں یہی تھا کہ جب زیادہ بڑھ گئے تو راوی نے اس کو وفرا بتا دیا اور جب آپ نے اتنے بڑھے ہوئے نہیں ہوں اس لیے کہ آپ حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر بال صاف کرا دیا کرتے تھے حلق کرا دیتے سے شیف کر دیتے تھے سر کے بالوں کا تو وہ بڑھتے بڑھتے بڑھیں گے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کندھوں کے قریب تک آپ کے بال پہنچے جس کو وفرہ کہا گیا تو یہاں کہا گیا کہ وہ, وہ جو نوجوان جو, جو, جو جوان آدمی آئے تھے السلام کا یا رسول اللہ السلام علیکم اس سے ایک ادب سامنے آیا اور ادب یہ ہے کہ اگر کسی مجرس کے اندر برابر قسم کے لوگ ہیں تو سب تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہی سلام کیا جائے بلکہ سبھی کو کہا جائے السلام علیکم سب کو سلام ہو جائے لیکن اگر ایسا ہے کہ مجمع میں ایک آدمی کوئی بہت بڑا ہے بڑی خصوصیت والا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو الگ سے سلام کیا جائے اور سب پورے مجمع کو الگ سے سلام کر لیا جائے تاکہ اس کی خصوصیت نمایاں ہو کہ میں اصل میں تو مخاطب آپ سے ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے, جی انہوں نے ان آنے والے صاحب نے یہی کیا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ہم نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا سب نے کہا وعلیکم السلام اس کے بعد اس نے یہ کہا کیا میں قریب آ جاؤں کتنا ادب ہے پوچھا جا رہا حالانکہ صاحب موجود ہے آگے بڑھ جاؤں لیکن یہ نہیں ادب وہ آ, کس طرح سے سامنے آ رہا ہے اسلام علیکم بھی کیا پھر اس نے اندر آنے کے بعد پوچھا بھی کیا میں قریب آ سکتا ہوں آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوا دن او اور یعنی ایک قدم یا دو قدم آگے بڑھا تھوڑا سا آگے بڑھا پھر وہ کھڑا ہوا احترام کرتے ہوئے جیسے ادب کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بے بےدبی اور بے پرواہی اور غفلت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ ہوا ہے پھر اس نے وہاں پہنچ کر پھر رقص کیا کہ میں کچھ قریب ہو جاؤں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوا یہاں تک کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا اتنا قریب بیٹھا مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنا واضح لفظ نہیں ہے مسلم شریف کے الفاظ جو ہیں اس میں ہتہستہ کا رخ بتا اس واضح سے وہاں علما نے یہ ترجمے کے اندر ایک تقریر کی ہے مسلم شریف کے اندر کہ اس نے اپنے گھٹنے کو کس کے گھٹنے سے ملایا اپنے گھٹنے میں لا کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھٹنے سے گھٹنے کو ملا لیکن یہ بات واضح ہے اس میں کہ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا لیے مطلب بہت قریب بیٹھ گیا فقال اخبر نی انل ایمان اس سے گھٹنوں کے گھٹنے سے ملانے سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ پہلے سے جان پہچان بھی ہے کچھ تھوڑی بہت بے تکلفی بھی ہے تبھی تو آدمی اتنا قریب آ کے بیٹھتا ہے فقال اخبر نی انل ایمان اور اس کے بعد اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ایمان کے بارے میں ہے ایمان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسول پر اور اس کے منملنے پر یعنی مر کا دوبارہ زندہ ہوں گے آخر اور آخرت کے دن پر ولقدری خیری وی من اللہ اور اللہ کی طرف سے ہر اچھے اور برے کے مقدر ہونے پر یہ آگے مسئلہ تقدیر کا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان کا ایک جز ہے یہ آپ نے فرمایا تو اس پر اس نے سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا تو راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا اس کے تصدیق کرنے سے کیونکہ تعجب اس لیے ہوا کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں تبھی تو سوال کر رہا ہے اور جواب ملنے کے بعد یہ کہنا کہ آپ نے صحیح فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اس کو معلوم تھا تو معلوم تھا تو سوال کیوں کر رہا ہوں اور اگر معلوم نہیں تھا سوال کیا تو پھر یوں کیوں کہہ رہا کہ آپ نے صحیح فرمایا اس لیے ہم کو بڑا تعجب ہوا اس کے بعد کہا اس نے کہ صاحب شرا اسلام مجھے اسلام کے تعلق سے بتلائیے کہ اسلام کی تفصیلات کیا ہیں شرائع سے مراد ہوں یا تفصیلات مسلم شریف کے حدیث میں شرائط کا لفظ نہیں ہے وہ عن اسلام ہی کا صرف لفظ ہے کہ وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا اسلام کی تفصیل یہ ہے نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا بیت اللہ کا حج کرنا جس میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو اور رمضان کے روزے رکھنا اور جنابت سے غسل کرنا ناپا کی سے یہ بھی ہاں اضافہ ہے مسلم شریف کے اندر نہیں ہے ولی اختصالمینہ جناب یہ اسلام ہے معلوم ہوا پاکی کی بڑی اہمیت ہے ناپاکی کی حالت میں تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اس لیے ستیش سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پاکی کو بھی آپ نے اسلام کے بنیادی چیزوں کے اندر شمار فرمایا ہے اس نے پھر یہ کہا سدقہ آپ نے صدق فرمایا تو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا اس کے سدقتا کہنے سے اس کے بعد پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے کام کرے اس طور پر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے یہاں لفظ ہے تا اور مسلم شریف کی حدیث میں تا آبودہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ تو جو اس کو دیکھتا ہے یہاں لفظ عملہ عمل کا لفظ عبادت کے مقابلے میں زیادہ عام ہے کہ اللہ کے لیے تو عمل اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے فی الم تک انترا پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تو اس کو دیکھتا ہے ایسی صورت بنے فینو یارا تو اس کا یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے کا فانا محسن جب انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں احسان والا بن جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں تو پھر اس نے کہا کہ صدق کا آپ نے سچ فرمایا احسان کے بارے میں میں ابھی خطب جمعہ میں ذرا تفصیل سے میں نے بتلایا کہ یہی وہ احسان ہے کہ جس کا آگے چل کر کے جب اس کو باقاعدہ فن کی شکل دے دی گئی اور اس پر مستقل محنتیں ہوئیں تو لوگوں نے اس کا نام کسی نے سلوک رکھ دیا کسی نے طریق رکھ دیا کسی نے تصوف کر دیا پھر اس کے اندر کچھ چیزیں اور اضافہ ہو گئیں کوئی اچھی چیزیں بھی مل گئیں کوئی غلط چیزیں میں مل گئیں لیکن اس زمانے میں اس کا کام اس کا نام تھا الاحسان یعنی اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کے موجودگی کا تصور اور یقین ہما وقت دل میں رہنا یہ الحسان ہے ہر کام کے وقت میں یہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ بڑی بات ہے تو اصل میں ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کے محنت کا حاصل یہی یہ تھا کہ انسان میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کے سامنے وہ ہے میں نے شاید پہلے بھی ایک واقعہ سنا دوں ایک محنت رہ گئی حدیث پوری نہ ہوگی میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب کسی بزرگ کی خدمت میں غالباً ہاتھی میں اسم ہے رحمت اللہ علیہ کون ہے مجھے ایسے خیال پڑ رہا ہے کہ ہاتھی میں اصم ان کے پاس حاضر ہوا وہ ایک شخص نے کہا حضرت مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے یا کوئی ایسا نسخہ بتلا دیجئے کہ میں گناہ نہ کر سکوں میں گناہ کرتا ہوں بڑی غلطیاں مجھ سے ہو جاتی آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے تم مجھ سے اس پوچھنا چاہتے ہو کوئی تبدیل ایسا ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو نافرمانی کا کام کرو تو اللہ میاں کا کھانا چھوڑ دیا تو جب اللہ کا کھانا چھوڑ دو گے تو پھر تم گناہ کرو کرنا ہے کر لو مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ میاں کا کھاؤ اور اس کی پھر نافرمانی کرو یہ ٹھیک نہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کھاؤں گا تو وہ اللہ ہی کا تو ہوگا کسی اور کا میں کہاں سے کھا لوں گا اور تو کسی کا ہے ہی نہیں کہ اچھا کر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا کر لیا کرو کہ جب نافرمانی کرنی ہو گنا کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جایا کرو اس نے کہا حضرت اللہ کی زمین سے کہاں نکل جاؤں جہاں جاؤں گا تو اللہ کی زمین ہے فرمایا کہ اچھا اگر ایسے بھی نہیں کر سکتے تو اتنا کرو کہ جب نافرمانی کرنی ہو تو اللہ کے آسمان کے نیچے سے نکل جائے کرو نے کہا یہ تو حضرت یہ تو بالکل ہی ناممکن جب زمین سے نکلتا تو آسمان کے نیچے سے کہاں فرمایا تو پھر میں کیا تجھے بتلاؤں اور کیا تصویر میں تجھے بتلاؤں اللہ کے آسمان کے نیچے ہو کر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا کھاتے پیتے تو نافرمانی کرے کیا نصیحت میں تجھے کرو نصیحت تو ہو گئی وہ چیز کے جو انسانوں کے آنکھوں کے سامنے ہیں, مگر زین متوجہ نہیں ان پر وہ انہوں نے اس, اس کی طرف متوجہ کر دیا وہ روپرا بھی چار اور اس کی زندگی میں اس سے تبدیلی آئی واقعہ یہ ہے کہ ہمارے آنکھ اور کان سب کھلے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ ہمیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کی قدرت کو ہم ہر آن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہر ہر آن اپنے کانوں سے سنتے ہیں لیکن ہمارا دیکھنا اور ہمارا سننا کیسا ہے ہم بتانے آپ کو ایک مثال میں دیکھتا ہوں مثال یہ کہ میں اس وقت درس دے رہا ہوں مثال میں نے اور کام کے لیے پہلے بھی دی ہے لیکن آج اس مثال کو میں اس مقد کے لیے استعمال کروں میں اس درس دے رہا ہوں میرا ذہن جو ہے درس لگا ہے ایک شخص آئے اور آنے کے بعد سلام بھی کر لے اور بیٹھ جائے یا چلا جائے اس کے بعد میں اس سے کہوں بھائی کم آئے تھے تم انہوں نے کہا صاحب سب میں نے تو سلام بھی کیا تھا آپ کے سامنے تو آئے ہمیں ہم نے تو دیکھا نہیں اور سلام بھی نہیں سنا یہ بتائیے یا تو وہ جھوٹا ہے یا پھر میں جھوٹا سمجھ آئے حالانکہ دونوں سچے ہیں اس نے سلام بھی کیا ہے اور جس کو سلام کیا اس کو پتا بھی نہیں چلا کیوں نہیں پتا چلا کان کھلے ہوئے ہیں آخری کھلی ہوئی ہیں مگر دل متوجہ نہیں تھا ذہن ادھر نہیں لگا ہوا تھا ذہن کسی اور کی طرف، کسی اور طرف لگا تھا ذہن اگر نہ لگا وہ ہو تو ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر سکتے آنکھ اور ناک اور جو ہے کان کام نہیں کر سکتے اسی واسطے دل کو اس جو جسم ہے اس پوری مملکت کا بادشاہ دل کو کہا جاتا ہے اور دماغ وزیر ہے وزیر صاحب جو ہیں وہ پوری رپورٹ تیار کر دیتے ہیں جو کچھ آنکھ نے دیکھا جو کان نے سنا وہ پوری رپورٹ تیار کر کے انالائز کر کے وہ دل جو بادشاہ ہے اس کی خدمت میں اس کو پیش کر دیتا ہے وزیر بادشاہ حکم دے گا تو پھر عمل شروع ہوگا اصل جو ہے وہ دل ہے دل متوجہ نہیں ہے اس نے ابھی حکم نہیں دیا آنکھ اور کان کو کام کرنے کا تو وہ کہاں سے کام کریں گے ان بزرگوں کا عمل کیا تھا بزرگوں کی محنت کیا تھی اس دل کو متوجہ کر, کر دیا گا اللہ سبحانہ ہو بتا کی طرف جب دل متوجہ ہو جائے گا تو آنکھ اور کان اور ناک اور ہاتھ اور پاؤں سارے کے سارے جو ہیں ان سے جو عمل بھی ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا اور اس پر سب کو ادر ملے گا اسی کو حدیث میں الاحسان کہا گیا کہ تم عبادت کرو عمل کرو اللہ کے واسطے اس طور پر کہ تم اس کو دیکھتے ہو اور اگر یہ سب سے اعلیٰ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ درجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ایسا کر تو میں محسن ہو جاؤں گا آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں میں ولی اللہ بن جاؤں گا ظاہر کا کہا جائے گا میں ہاں بن گئے تو یہ یہاں تک ہم چوپے ان شاء اللہ باقی حدیث آئندہ حدیث چل تھی درمیان میں ختم ہونے سے اس کو روک دیا تھا قَالَ آن قَالَ عَنها مِن تو آنے والا جو تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں سوال کیے تھے اور احسان کے بارے میں تو چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ نے کہا کہ مجھے خبر دیجئے قیامت کے بارے میں کہ وہ کب ہوگی آپ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ باخبر نہیں مطلب تم پوچھنے ہو تمہیں معلوم نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہو مطلب مجھے بھی معلوم نہیں قیامت کا مسئلہ عقائد میں سے ہے ایمانیات میں سے اور بہت اہم مسئلہ ہے اللہ کو ماننا مشرقین کے لیے مشکل نہیں تھا مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت لوگوں کے سامنے تھی جب وہ کوئی بات فرماتے تھے تو وہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو ایسی ذات اگر اپنی نبوت کا اعلان کرے تو آپ کے نبی ماننے میں اشکال کیا تھا سمجھا جا سکتا ہے کہ محض اگر آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے تو لوگ آپ کو نبی بھی مانتے آسانی سے جو کانٹا تھا وہ تھا مسئلہ آخرت کا آپ جب فرماتے تھے کہ آخلت ہوگی اور وہاں کوئی کام آئے گا نہیں کسی کے اللہ سبحانہ و تعالی جس کو بخشیں گے وہ بخشا جائے گا جس کو پکڑیں گے وہ پکڑا جائے گا اور اعمال کی سزا اور جزا ملے گی جی یہ تھا وہ کانٹا جو جس کو نگلنا بہت مشکل تھا اس لیے کہ اس عقیدے کو مان لینے اور اس پر یقین کر لینے کے معنی یہ ہیں کہ پھر آپ نے آپ زندگی میں منمانی نہیں کر سکتا جواب دہی کا احساس جو ہے اور وہ اس کا, اس کا فکر آدمی کی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے کالج میں پڑھ رہا ہے اس سے کہہ دیجیے امتحان امتحان کچھ نہیں اس کا دماغ خراب ہے کہ راتوں کو جائے گا اسٹڈی کرے گا نہ رشتے داروں کے پاس جانا نہ تفریح کرنا نہ کھیلنا نہ کودنا نہ کھانا نہ پینا رات اور دن اسٹڈی کر رہا ہے کیوں کرے وہ وہ امتحان کا فکر جو ہے وہ دن اور رات اس کو محنت پر مجبور کرتا ہے زندگی کا نقشہ بدل لکھا ہے امتحان کے فکر نے اس میں تو آخرت کا مسئلہ جو ہے وہ بہت مشکل مسئلہ تھا اسی لیے قرآن شریف میں ان مشرقین کے اس سوال کو نقل کیا گیا ہے کہ متحاضل وا ان کنتم صادقین وہ وعدہ کب کو پورا ہوگا اگر تم سچ بولتے ہو کہ قیامت آئے گی ہم اتنے دن ہوگا جٹلاتے جٹلاتے اور تم کہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا اور قیامت برپا ہوگی اور جنت ہوگی اور جہنم ہوگی وہ کب کو ہوگا معلوما کہ مشرقین کہاں یہ مسئلہ بہت اہم تھا اس لیے آنے والے نے اس کے تعلق سے یہی سوال کیا قیامت کب کو ہوگی آپ نے اس کا جواب یہی دیا کہ جس سے پوچھ رہے ہو اس کو بھی پتا نہیں جو پوچھنے والا ہے سو اس کو تو پتا ہے ہی نہیں معلوم ہوا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ فرشتوں میں بھی وہ فرشتہ جس کے سور پھونکنے سے قیامت برپا ہوگی اس کو بھی پتا نہیں کب کو سور پھونکا جائے گا وہ بھی منہ سے لگائے کھڑا ہوا ہے کہ جب ادھر سے اشارہ ملے گا حکم ملے گا خرچے اس میں پھونک مارے گا لیکن اس کو بھی معلوم نہیں کہ کب وہ حکم آنا ہے صحیح ضرور ہے تو پوچھنے والے کا جواب جو آپ نے دیا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کا علم ان علوم میں ہے کہ جس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ زیادہ باخبر نہیں ہے پوچھنے والے سے ولا لہا شرا ہاں اس کی کچھ علامتیں ہیں کچھ نشانیاں ہیں قیامت کی تو وہ اگر پوچھنا چاہے تو وہ بتا سکتا ہوں کیا علامتیں ہیں کیا نشانی آپ نے نشانیوں کے بارے میں انہوں نے سوال بھی نہیں کیا کیونکہ وہ تو خدا نے بہت سی حدیثوں میں بتلا دیا ہے اور مشتاذ شریف کے اندر بھی اور حدیث کی بہت سی ہر کتاب کے اندر اثرات الصاہ و... علامات باب قائم کیا ہے اور بہت سی علامتیں اس میں بتلائی گئی فکال ان اللہ ان دہو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی کہ جس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے ان اللہ ان دہو علم بلا شبہ اللہ ہی کو ہے قیامت کا علم اس میں پہلے میں ترجمہ کر لوں تو پھر بتاؤں گا کہ ان میں فرق کیا ہے ان اللہ ان دہو علم بلا شبہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم وہ یونظر الغیس اور وہ بارش برساتا ہے وہ عالم معافل ارحام اور اس کو پتا ہے کیا ہے رحموں میں وہ ماں تدری نقص ماضا تقسیم وغدا اور کوئی نہیں جانتا کل اس کو کیا کرنا ہے آنے والی کل جو ہے اس پر کیسی گزرے گی اچھی گزرے گی بری گزرے گی بیمار ہوگا تندرست ہوگا اس کے لیے خوشحالی کے دن ہوگا یا بدحالی کا دن ہوگا کسی کو کچھ پتا نہیں وہ ماں تدری نقسم بھی آئیے اردن تموت اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں کہ زمین میں جا کے اس کو مرنا ہے ان اللہ علی من خبیر اللہ ہی علم رکھنے والے ہیں اور باخبر ہیں تو صاحب یہ پانچ چیزیں قیامت کا علم بارش کا مسئلہ رحموں میں کیا ہے عورتوں کے تیسرا مسئلہ یہ ہوا کل کیسی گزرے گی کیا ہوگا یہ چوتھا مسئلہ کہاں مرنا ہے پانچواں مسئلہ یہ علوم خمسہ جو ہیں یہ پانچ علم ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و بتا رہے گا تو شاید لیکن یہاں آپ فرق دیکھیں گے الفاظ کا اور وہ الفاظ کا فرق جو ہے وہی دراصل درجہ بندی کرتا ہے جہاں تک قیامت کا مسئلہ ہے اس کے لیے بڑے زوردار الفاظ لائیں پہلے لائیں ان جس کے معنی یہ ہی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بلا شک پھر اللہ جو اسم ہے ناؤن ہے اس کو پہلے لائیں جب اسم کو ناؤن کو پہلے لاتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اس میں معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں حصر اس کے معنی یہ ہی ہو ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ ہی وہ ذات ہے یہ ہوئے حصر کے مانا اندہ اس کے بعد لائے اسی کے پاس ہے قیامت کا علم ورنہ اگر یوں فرما دیا جاتا علمت عند اللہ بہت مختصر تھا لفظ قیامت کا علم اللہ کے پاس لیکن وہ مختصر لفظ کو اور جو کامن کنسٹرکشن کا جو ہوتا ہے جملے کا سینٹنس کا اس کو چھوڑ کر جو اس میں تبدیلی کی گئی ہے وہ اس لیے تاکہ یہ بات متعین ہو جائے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو ہو ہی نہیں سکے یہ زور پیدا کرنا تھا اس میں آگے وہ یوں نزیر الغیث وہاں یوں کہا کہ بارش کا علم صرف اللہ کو ہے یوں کہا بارش اللہ برساتے ہیں معلوم ہوا کہ بارش کے پرسنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ایک دن پہلے دو دن پہلے کسی کوئی اندازہ کر لے اور وہ اندازہ صحیح ہو جائے ہو سکتا ہے کتھے علم تو بے شک اس کا بھی اللہ کے پاس ہے لیکن کوئی شخص کل کو چنانچہ آج دیکھتے ہیں آج تو خیر کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور ماہرین موسمیات کہہ دیتے ہیں کہ پرسوں کو بارش ہوگی ترسوں کو بارش ہوگی وہ الگ بات ہے کہ اتفاق سے صحیح بھی ہو جاتا ہے اتفاق سے غلط ہو جاتا ہے یہ انسانوں ہی کا کمال نہیں جانوروں میں بھی اللہ نے ایک اندازہ رکھا ہے چینٹیاں تک بھی وہ سونگ لیتی ہیں ہواؤں کے انداز کو اور وہ سمجھ لیتی ہیں کہ بارش ہونے جا رہی ہے تو پہلے سے وہ انتظام کر لیتی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے علم شریک ہو گئے بلکہ یہ کہ جیسے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ حساب لگاتا ہے کہ صاحب مانسون اٹھا ہے ہَاؤں کا رخ یہ ہے ہوا کی سپیڈ یہ ہے جو مانسون ہے جو بادل ہیں اس میں اتنا وزن ہے وہ سارا کیلکولیٹ کرنے کے بعد وہ بتا دیتے ہیں فلا دن فلا وقت میں فلا جگہ پر بارش ہو جائے گی لیکن اگر ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل جائے تو بادل ادھر کا جاتا ہے ادھر وہ جانے لگتا اور وہ چلا جاتا اس کو, کو کوئی نہیں روک سکتا یہ علم جو ہے وہ ماہر موسمیات کو نہیں ہے کہ ہوا کا رخ بھی بیچ میں بدل جائے گا وہ علم اللہ کو ہے دوسروں کا محض اندازہ ہے اور علم قطعی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لیکن یہ بات تو بتائیے ہے کہ بارش وہی برسات کوئی اور نہیں برسا سکتا اس لیے وہ یوں نظر کا نفظ لائیں وہ علم و معافی خاں اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس ترقی کر گئی اور وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاندین جو ہے وہ ڈیلیوری ہوگی بچہ پیدا ہوگا اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی لہذا سمجھ بیٹھے کہ یہ علم ہم کو حاصل ہو گیا اب خالی المیہ کے پاس نہیں رہا حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں آج تو یہ آلات سے بتا دیتے ہیں آپ ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں ہمارے ہاں تو ابھی تک بھی ہاسپٹل میں اور ڈاکٹروں کے پاس کوئی نہیں جاتا ڈیلیوری کے لیے وہ دایا کہلاتی اور وہ دایا سے بڑی آسانی سے بچے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اسے اور دایا بتا دیتی ہے کہ اللہ چاہیں تو انشاءاللہ پرانے مہینے میں فلانے ہفتے میں تاریخ سنی نہیں بتا پاتی لیکن یہ کہ پرانے مہینے میں فرانے ہفتے میں انشاءاللہ ہو جائے اور افسر و بیشر ہو جاتا ہے اور وہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے لڑکا ہوگا اور آپ کی لڑکی ہوگی یہ کیا کمپیوٹر اور آلات کا کمالوں لیکن میں رد کرتا ہوں کہ اتنی بات تو نہیں نا بات تو یہ ہے اس بچے کا قد و قامت کتنا ہوگا بورا ہوگا کالا ہوگا سانولا ہوگا ناک نقشہ کیسا ہوگا یہ عالم بنے گا کہ جاہر بنے گا اس کی عمر کتنی ہوگی مالدار ہوگا کہ غریب ہوگا یہ جی تندرست رہا کرے گا کہ بیمار رہے گا کتنے مسئلے ہیں اس بچے سے متعلق کون سی میڈیکل سائنس ہے جو بتلا سکتی اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جتنا اہم یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی ہوگی اتنا ہی اہم یہ ہے پتہ نہیں ماں باپ کا یہ مصیبت بن کے پیدا ہونا رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے ان کی گویاں کا یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر آ رہا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کا علم صرف اللہ سبحان ہوگا فرما ولیما فلحم وہ جانتا ہے کہ کیا ہے رحموں میں وہ ماں قدرین افسوم بیائی اردین تمور کوئی سائنس نہیں بتلا سکتی کس انسان پر آنے والا وقت کیسا گزرے گا کچھ پتا نہیں اللہ کو اسٹائل ہے اور نہ اس کا پتا ہے کہاں جا کر مرنا ہے اللہ نے کہاں مقدر کیا ہے وہ وہیں جا کر مرے گا اور جگہ بدل نہیں سکتا ہندوستان کا رہنے والا امریکہ میں مر رہا امریکہ کا رہنے والا ہندوستان میں مر را. اس کو معلوم کہ کہاں ہم جو جا رہے ہیں مرنے کے واسطے جا رہے ہیں کہ شادی کرنے کے واسطے جا رہے ہیں کہ بزنس کرنے کے واسطے جا رہے ہیں اسی واسطے جو حدیث میں فرمایا کہ شب قدر کے تعلق سے یا ایک روایت میں شب برأت کے تعلق سے اس میں فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ کھیتی کر رہا ہے مطلب یہ کہ بزنس ووپار میں لگا ہوا ہے زندگی کی کھیتی کی بات اس لیے کہی گئی ہے ظاہر ہے کہ کھیتی کرنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ آج بیج ڈالوں گا اور کل کو کھیتی کاٹ لوں گا کم از کم پانچ مہینے چھ مہینے کے بعد کھیتی کٹے گی تو جو آج بیج ڈال رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ پانچ چھ مہینے بعد کا اس کو ایک پلان بنا رہا ہے تو حدیث میں اس لیے کھیتی کرنے والے کا تسکرہ کیا گیا ورنہ جاب کرنے والے کا ذکر نہیں کیا بزنس کرنے والے کا ذکر نہیں کیا کھیتی کا مسئلہ جو ہے جو آج بیج ڈال رہا ہے وہ چھ مہینے بعد اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا فرمائے ایک انسان کھیتی کر رہا ہے لیکن نہیں اس کو معلوم کہ اس سال اس کا نام مرنے والوں کے سرس نے لکھا ہوا ہے وہ شب قدر کی بحث میں آئے اللہ کو معلوم ہے کون انسان کب اور کس زمین میں جا کر اس کو مرنا ہے ان اللہ علی خبیر تو قیامت کا علم بھی انہی پانچ علموں میں سے ہے کالا سد یہ سب سن کر اس پوچھنے والے نے کہا آپ نے سچ فرمایا اس کے بعد وہ لوٹ گیا نو نا اور راوی کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے کار نبی و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رجول جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس آدمی کو بلا چلاؤ فکم نہ کی اثری ہم اس کے پیچھے چلے کھڑے ہوئے دیکھنے کے واسطے کہاں گیا کدھر گیا اس کے نقش قدم تلاش کرتے ہوئے فمان ادری ائی نہوجہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر کو چلا گیا ابھی تو دروازے سے باہر نکلا ہے کتنی دور گیا ہوگا لیکن باہر نکل کر کے ادھرادر جانتے پھر رہے ہیں کہاں گیا کہاں گیا وہ آدمی معلوم نہیں کہاں گیا ولا سی ان اور ہم نے ہمیں کچھ بھی اس کا نقشہ اور نشان کچھ پتہ نہیں چلا کہ ادھر کو گیا یا ادھر کو گیا جانے والا ہے تو ادھر کو کیا ہوگا کسی سے پوچھے بھائی ایسے نقش و نکال کا آدمی تم نے دیکھا کیا تو کوئی تو پتا والا ملنا چاہیے ہمیں کوئی با اس بارے میں ہم نے کوئی چیز نہ دیکھی اور ہم نے آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ آدمی کہاں گیا آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اور وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتلا دیں معلوم ہوا کہ سوال جو ہے وہ سوال بہت اچھی چیز ہے سوال سے جواب دینے والا جو باتیں بتلاتا ہے سوال کے بعد اس سے علم کھلتا ہے بشرتے کہ سوال معقول ہو نہ معقول نہ ہو ورنہ تو جس طرح جواب دینے والے پر ذمہ داری ہے سوال کرنے والے پر بھی ذمہ داری ہے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جو جواب آئے گا کہ وہ کتنا نہ بن جائے اسی واسطے پر خود اللہ سبحانہ و تارا نے منع فرمایا ہے لگین تسم تس الر قرآن اے ایمان والو تم مت سوال کیا کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے سامنے کھول دیا جائے تمہارے سوال کے جواب میں تو تمہارے اوپر بڑا بھاری بن جائے گا مسئلہ ان تبد تسوکم پھر برا لگے بات یہ ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہو گیا ایک صحابی نے صاحب یا رسول اللہ حرسان آپ خاموش ہو گئے اس نے پھر پوچھا حالانکہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش ہو گئے معلوم ہوا کہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں لیکن اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ سان آپ پھر خاموش ہو گئے پھر نہیں سمجھ میں آیا منتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال آپ کو بہت ناگواری ہوئی آپ نے فرمایا کیوں سوال کرتے ہو اس طرح کا کہ اگر میں جواب میں ہوں کہ ہر سال تو تمہارے بس میں نہ ہوتا تو معلوم ہوا کہ سوال کرنا جو ہے اس میں بھی اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ جو اگر جواب کوئی ایسا آیا کہ میرے لیے یہ دوسروں کے واسطے کتنے کا سامان بن گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی سوال کرنے والے پر بھی ذمہ داری اسی لیے یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ تقریروں کے بعد اور دس کے بعد انہوں نے کہا پندرہ منٹ سوال جواب کے لیے میں گھبراتا ہوں اسی واقعات سے وجہ اس کی یہی ہے کہ بعد کا سوال کرنے والے سوال کر دیتے ہیں آزادی سے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جواب اگر دیا جائے تو ماحول جو ہے اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اس کا جواب تو لیکن اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ تو عجیب تھی صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم آ گیا اس کے سامنے اپنی خواہشات اپنی عقلیں جو ہیں وہ سب مانگ پڑ جاتی تھی عسایت کے آنے کے بعد کہ مت سوال کیا کرو ایسی چیز کے بارے میں کہ اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو بھاری پڑ جائے تم کو اب صحابہ جو ہیں پریٹنوں کے سوالات کودا کرتے تھے لیکن بولتے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو جائے سواری نہیں کرتے اور انتظار میں خود حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ انتظار میں رہا کرتے تھے کوئی گاؤں والا آ جائے جس کو سارے آداب معلوم نہ ہو وہ سوال کر لے جو جواب اللہ کا رسول دیں گے ہمارے فائدہ ہو جائے گا یہ تھی حالت کہ ان حالات میں حضرت جگریل نے آ کر کے یہ موٹے موٹے سوال اور اہم سوال کیے جس کا جواب جب سامنے آیا تو یوں یہ کہ وہ سوال اور جواب اتنے اہم تھے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پوری شریعت کا خلاصہ انہی پانچ سوالوں کے جواب کے اندر ہے باقی جو تفصیلات اسی لیے اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے ام الشریعہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری شریعت کا خلاصہ ان پانچ سوالوں کے جواب کے اندر ہے اس لیے کہ علم شریعت کہتے کس کو ہے علم شریعت میں دیکھا جائے تو یہ تو عقائد ہیں جس کے لیے علم کلام وجود میں آیا یا پھر عبادات ہیں اور یا پھر یوں کہیے کہ حدود اور تعطیرات یا معاملات ہیں ان سب کو اس کے اندر لے لیا گیا ہے تو یہ پھر یوں کہیے کہ اور احسان کہ اخلاق جس سے سمرے تو پانچوں سوالوں کے اندر یہ ساری چیزوں کو لے لیا گیا تو یہ حضرت جبریل تھے نبی کریم صلی اللہ آخر میں اس کے بعد فرمایا بخود میرے پاس جبریل جس صورت میں بھی آیا میں نے پہچانا ان کو سوائے آج کے آج یہ ایسی صورت بنا کے آئے میں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ جبریل تھے ورنہ سے پہلے جب کسی صورت میں آتے تھے میں نے پہچان لیا دلدل. دوسرے حدیث ابو حنیف عن ابراہیم آن آن بن جا جبریل صلی اللہ علیہ علی السلام علیہ رسول اللہ قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سلام فقال یا رسول اللہ ادنو فقال ادنوں فقال يا رسول الله ما الايمان فقال الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره قال صدقت فعجبته بقوله صدقت كانه يدري ثم قال يا رسول الله ما شرائع الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وغسل الجنابه قال صدقت فعجبنا لقوله صدقت كانه يدري ثم قال فمال احسان قال ان تعمل للہ کہ انکا طراف ان لم تكن طراف انہو یراک قال صدقت قال فمتا قیام الساق قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم مل مسئول عنہ بیالم من السائل فقف فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم علی بالرجل فطلبنا فلم نر له اثرا فاخبرا النبي صلی الله علیہ وسلم فقال ذلك جبریل علیہ السلام جاءكم یعلمكم معلم مدينكم یہ حدیث جو مضمون کے لحاظ سے ٹھیک جو پہلی حدیث گزر چکی ہے اسی کے مطابق ہے جو سیاح میں مسلم شریف میں اور اور کتابوں میں جو یہ حدیث آئی ہے اس میں حج کا تذکرہ بھی ہے لیکن ان حدیثوں میں حج کا تذکرہ نہیں ہوا دوسرے اس میں غسل جنابت کا تذکرہ ہے ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے کا وہاں کی روایتوں میں یہ تذکرہ نہیں اب یہ کہ راوی نے ایک بات کو سنا اور ایک چیز اس سے رہ گئی اور ایک چیز اس سے رہ گئی ایک نے تفسیر بیان کر دی ایک نے اجمان بیان کر دیا یہی ہو سکتا ہے کہ سوا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے ہو سکتا ہے کہ متعدد واقع ہوئے ہوں مگر یہ ایک اندازہ ہے اس طرح کی کوئی اطلاع حدیثوں سے نہیں ملتی میں اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کرتا کہ پہلی حدیث کے مطابق ہے ترجمہ آپ کے سامنے بھی ہے مضمون نیا نہیں ہے البتہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ الحسان کے بارے میں جو پچھلی حدیث میں بھی آیا تھا اور اس حدیث میں بھی ہے کہ احسان کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں دو باتیں فرمائی تھیں ایک تو یہ کہ انتابود کا ان کا ترا تو یہ دو باتیں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ایسی عبادت کرو کہ یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے میں نے کہا تھا کہ یہ صوفیہ کے یہاں اور اہل تصوف کے ہاں دراصل مقصود اسی حالت کو پیدا کرنا ہے پہلی حالت جو ہے اس کو تو ان کے ہاں کہا جاتا ہے مشاہدہ یعنی ایسا استحضار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہو جائے کہ یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سمجھ لیجیے کہ دھوپ ہے سامنے دھوپ کی کوئی شکل نہیں ہے ہے یہ دو بار دھوپ نکل رہی ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے آپ اگر الفاظ سے بیان کرنا چاہیں دھوپ کیسی ہوتی ہے کیا بتلائیں گے تو جیسے دھوپ ہے کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے اس کی کوئی جسم نہیں ہے باڈی نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ ایک میٹر کے اندر ہے اور چار میٹر کے اندر ہے مثال دے کر میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کچھ ایسی سمجھے وہ نور ہے تو اس کی آپ کو شکل نہیں متعین کر سکتے اللہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں الفاظ سے اس کو نہیں بتلا سکتے نہ ان کو اس کے لیے کوئی جسم متعین کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جسم ایسا اور ایسا ہے نہ اس کو کسی ایک ہاتھ مکان کے اندر محدود کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں جگہ فلاں جگہ نہیں میں نے <تصفيق> مثال دھوک کی اسی لیے دی ہے ورنہ یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تو ان اپنی مخلوقات سے کہیں اونچی ہے اس کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تو میں نے کہا کہ جیسے ایک چیز یہ ہے جس طرح سے اس کا کوئی ایک مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ذات وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی پوری ذات کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس کی کسی تجلی کا مشاہدہ ہوگا چنانچہ ادرت منہ علیہ آلیہط وسلام کا جو معاملہ ہے کہ ربی ارینی انظر رہے خداوندہ مجھے دکھلا دیے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ تھا کہ ذات خداوندی کو پورا دیکھ لینا وہ عش پر محبت جو ہے وہ مجبور کر رہی تھی کہ محبوب کو دیکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتا لن ترانی. البتہ تجلی فرمائی اللہ تعالی نے لیکن وہ تجلی بھی جلالی تھی وہ تجلی ایسی ہوئی کہ کوہتور جو ہے وہ بھی لرزہ پر اندام ہو گیا اور مساعل علیہ و السلام گشت کھا گر گئے تو ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عالم میں قیامت میں جانے کے بعد اہل جنت دیدار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں کیا حالت ہوگی کیا کیا ہوگی ہمیں معلوم نہیں لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دیدار ہوگا اس دنیا میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا صحابہ کے اندر مسئلہ اختلافی ہے حضرت عائشہ انکار کرتی ہے ابن عباس اس کے قائل ہے تو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا پھر بھی وہ اس عالم کی بات ہے اس عالم میں نہیں اس دنیا میں نہیں لیکن براہ ذات خداوندی کا مشاہدہ وہ الگ چیز ہے کسی تجلی کا مشاہدہ ہو جانا اللہ کے ایک کفت کا وہ ہو سکتا ہے اس کو صوفیات یہاں کہا جاتا کہتے ہیں مشاہدہ اور دوسری حالت کہ خود عبادت کرنے والا تو اللہ کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہے اس کی تجلی کا لیکن یہ تصور کیے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا نام ہے ان کیا مراقبہ تو مشاہدہ اعلی درجے کی چیز ہے مراقبہ جو ہے وہ ادنا درجے کی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبیہ غیبی جو چیزیں تھیں ان کا مشاہدہ کرایا جاتا تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز پڑھا رہے ہیں آپ کو دیکھا گیا کبھی آپ آگے کو بڑھتے ہیں کبھی پیچھے کو پڑھتے ہیں نماز کے بعد پوچھا گیا یار رسول اللہ آج تو آپ خلاف معمول نماز کے اندر کبھی آگے کو ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے یہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت لائی گئی اور جہنم لائی گئی جب جنت سامنے آئی تو میں آگے کو بڑھا تو مجھے روک دیا گیا ابھی نہیں اور جب جہنم آئی تو میں پیچھے کو ہٹ گیا اس کے اس شدت کو دیکھ کر دی تو ظاہر ہے کہ یہ غیبی چیزیں ہیں اس کا مشاہدہ نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تو مشاہدۂ حق ہو غیر چیزوں کا مشاہدہ ہو یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور دیکھے مراقبہ یہ ادنا درجے کی چیز ہے تو بہرحال اس کی بھی محنت کرنا کہ جس سے وہ مقام حاصل ہو کہ جس کی وجہ سے یہ جو وس آتے ہیں ریا اور دکھلاوا اور نام, و نام نمود جو عبادتوں کو ہلا کرنے والی چیز ہیں وہ کم سے کم ہو جاتی ہیں مراقبے کی محنت کرنے سے ایلی ورسالہ ورسالہ اسباب میں اللہ کے وحدانیت اور رسول کی رسالت سے متعلق حدیثیں ہیں ابو حنیفہ عن عطاء ان رجالاً من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدثوه ان عبد الله ابن رباح رواحہت كانت له راعیت تتعهد ونموه ونه امرها تتعهد شهتن الشاةن فتاعهدتها حتى سمنت الشاة واستغلت الراعي ببعض الغنم فجاء الذئب فاختلس الشاة وقتلها فاختلس الشاة وقتلها فجاء عبد الله وفقد الشاة فاخبرته الراعيء بأمرها فلطمها ثم ندم على ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال زربت وجه مؤمنة فقال سوداء لا علم لها فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسعى لها الله فقالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول الله قال إنا مؤمنة فآتقها فآتقها أبو هنيفة ابن أستاذ عطا ابن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کئی صحابیوں نے ان سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن ربا رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک عورت تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی تو عبداللہ ابن رواں نے ایک بکری کا معاملہ اس کو اس کے ساتھ کیا اور اس کو ذمہ دار بنایا کہ اس بکری کو وہ چرایا کرے اس نے اس بکری کی دیکھ ریکھ کی یہاں تک کہ بکری اچھی موٹی تازی ہو گئی ایک روز کیا ہوا کہ وہ ریوڑ بکریوں کا جو ہوتا ہے وہ اس کو لے کر جنگل میں پھر رہی تھی تو دوسری اور بکریوں کی طرف مشغول ہو گئی وہ چرانے والی وہ جو باندھی تھی بھیڑیا آیا اور اس نے بکری پر حملہ کیا اسی بکری پر اس کو مار ڈالا عبداللہ ابن نے آئے اور انہوں نے بکری کو نہ دیکھا جس بکری کے خاص طور پر ہدایت کی تھی تو اس چرانے والی نے کہا بتایا ان کو کہ یہ قصہ ہوا ہے کہ بھیڑی نے کھا لیا تو عبداللہ رواں نے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا فلاں تمایا ان کو اس سے ناگواری ہوئی اور اس کو اس سے میں تماچا مارا پھر ان کو اس بات پر شرمندگی ہوئی تو میں نے ایک ایسی غلطی پر اس کے تماچا مارا, مارا ہے جو غلطی نہیں کہی جا سکتی غلطی تو جب ہوگی جب اس میں اس کا کوئی قصور ہو اس کی غفلت ہو اور دوسری بکریوں کی طرف متوجہ تھی بھیڑیا آیا اس نے قتل کر دیا تو لہذا اس بات کے اوپر مجھے تماشا نہیں ماننا چاہیے تھا ان کو اس لیے شرمندگی ہوئی یہ اخلاق تھے صحابہ کے ہمارے جیسا معاملہ تھوڑی تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہی کیا میں غلطی بھی اگر احساس ہو جائے گا تو کبھی بھی اس غلطی کو ماننے کو تیار نہ ہوگا صحابہ کو احساس ہے اور اب اس کے فکر میں لگے ہیں کہ اس غلطی کی تلاشی کیسے ہو تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا یہ سارا قصہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بھاری معلوم ہوئی کہ جب تم نے تماچا مارا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایمان والی عورت کے منہ پہ تماچا مارا ہے انہوں نے عبد اللہ عمل روان عرص کیا یارسول اللہ وہ حفصن عورت ہے اس کو کچھ پتہ نہیں لا علم اللہ اس کو کچھ علم نہیں یہ مطلب یہ کہ کیا ہے ایمان کیا ہے کفر کیا ہے مذہب کیا ہے دین اس کو ان باتوں کا پتہ نہیں وہ حفسن جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں بھائی گاؤں کھیڑے کیا ہے اس کو کیا پتہ کس کو کہتے ہیں اللہ اور اس طرف کو تو ویسے ہی اس نے کہا کہ وہ ایک حفصن ایک اور ہے اس کو کیا پتہ کس کو کہتے ہیں دین ایمان تو ایمان والی کو آپ نے فرمایا کہ میں نے تماشا مارا ویسی یہ صورت نہیں تو نبی کریچ اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس ایک بھیجا بلوایا اس کو اور آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے اس نے کہا آسمان میں پھر آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ مومن ہے لہٰذا اس کو آزاد کر دو عبداللہ اللہ ابن روا نے اس کو آزاد کر دیا آزاد کرنے کا یہ حکم یہ, یہ نہیں ہے کہ وہ تماشے کا بدلہ تھا حقیقت قرآن شریف میں جو بدلہ بتایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسی برائی کی جائے گی ویسے اس کی سزا ہوگی زیادہ تماچے کے بدلے میں تماچا ہوگا لیکن چونکہ صحابہ کا مقام آواز نہیں آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صحابہ کے ساتھ محض ایک نبی ہونے کا نہیں تھا بلکہ مربی ہونے کا بھی تھا اور مربی تربیت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ زیر تربیت جو لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک ہی ہدایت دیں بلکہ یہ کہ بانس کے لیے اس کی طرف سے ہدایتیں ہلکی ہوں گی بانس کے لیے بھاری ہوں گی ڈونیشن لے کر آتے ہیں جو چندہ لے کر آتے ہیں وہ اپنی پوری ملکیت کا آدھا 50% کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کو آدھا آدھا کر دیا ابو صدیق وہ ریلے آتے کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا باقی سارا دیا ہے آپ نے نہ تو ان سے کہا نہ ان سے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے اتنا لانے کی ضرورت نہیں تھی اس کے مقابلے میں دوسرا واقعہ سادب نے معذرت اللہ عنہ کہا کہ جب وہ بیمار ہوئے اور ان کا خیال ہوا کہ میرا انتقال ہو جائے گا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو رس یا رسول اللہ اللہ کا دیا میرے پاس مال بہت ہے اور میرے جہاں تک وہ رسا ہیں وہ اتنے نہیں ہیں ایک لڑکی ہے لہذا میں اپنا کل مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں بالکل نہیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ تین تہائی آپ نے فرمایا قتل نہیں خیر حرس یا رسول اللہ نس آدھا آپ نے فرمایا بالکل نہیں تب انہوں نے کہا کہ ایک تہائی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک تہائی دے سکتے ہو یہ بھی بہت ہے اور اس پر فرمایا کہ بچوں کو دوسروں کا محتاج چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے اب اب عمر ہر عمر کے ساتھ معاملہ کیا ہے ابو بکر کے ساتھ معاملہ کیا ہے سعد نماز کے ساتھ معاملہ کیا ہے یوں دیکھا جائے تو ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے نبی کے برتاؤ میں لیکن اگر اس بات پر نظر رہے کہ نبی مربی ہے تو اس لیے ان کی ہدایتیں ہر آدمی کے مناسب ہے جو ان کی تربیت میں ہیں کس کو کیا ہدایت دینی ہے مربی کو سمجھنا پڑتا ہے قرآن شریف ہم پڑھاتے ہیں مساون ایک بچے کو ایک سفح دیں گے یاد کرنے کو دوسرے کو آدھا دیں گے ایک تیسرے بچے کو ڈیڑھ سفر دے سکتے ہیں اس صلاحیت کی بات ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ استاد کو پتہ ہی کچھ نہیں بھول گیا ہے کسی کو آدھا دیتا ہے کسی کو ایک دیتا ہے تو یہ صلاحیت کے مطابق بات ہے تو اسی طرح سے عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے یہ داعت فرمائی کہ اس کو آزاد کر دو ان کے درجے کی بلندی کی وجہ سے آپ نے یہ بات دیوبند میں ہمارے رشتے داروں میں بھی تھے اور میرے والد کے استاد تھے مارانا عبدالسمی صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے ان کو تو نہیں دیکھا ان کے بیٹے تھے وہاں عبداللہ صاحب وہ میرے بھی استاد تھے اور رشتے دار تھے تو وہ کہیں جایا کرتے تھے مدر استاد ہونے کے باوجود کہیں مدرسے کے لیے ان کے کچھ متوسلین تھے جو مدرسے کو چندہ دیا کرتے تھے تو وہ جاتے تھے اور جا کر لاتے تھے ویسے نہیں بھیجتے تھے وہ حضرت آئیں گے تو ہمارے پاس رہیں گے تب ہم دیں گے اس طرح سے وہ حضرت سے ملاقات بھی ہو جایا کرتے ہیں. تو وہ گئے اب وہ ہوا یہ کہ راستے میں کچھ لوگ ان کو لوٹنے والے مل گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا وہ ان کے پاس اس زمانے میں وہ چاندی کے روپے ہوتے تھے نوٹ تو تھے نہیں وہ پورٹری میں باندھ رکھے تھے اور لے گئے اب یہ دیوبند پہنچے تو مدرسے کی رقم کا معاملہ تھا بڑی فکر ہوئی کیا ہونا چاہیے خود عالم تھے فقیت تھے استاد تھے مسئلہ جانتے تھے کہ کیا ہے لیکن اپنے شیخ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ قصہ ہوا مجھے کیا کرنا چاہیے فرمایا پورا مال ان کو دو مدرسے کو جتنا تھا وہ پورا ان کو دو اب تھانی اتنا تو تھانی لہذا اپنا گھر جو ہے وہ رہن رکھ کر کے اور پیسہ لیا اور پیسہ لے جا کر مدرسے کو دیا اور کہا کہ دیکھو میرے واسطے مسئلہ یہ تھا اگر کسی اور کا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ تھوڑی حکم ہوتا مگر میرے شیخ نے چونکہ فرما دیا مجھے کرنا ہی پڑے گا تو آدھے آدھے گھر کی قیمت کے برابر تھی وہ رقم اور جا کر دینی پڑی مدرسے کو تو میں نے عرض کری کہ یہ اصل میں سربیت کے مسائل ہے نبی کریم ص اللہ اللہ نے روا رضی اللہ عنہ جن جو جن کی شان صحابہ میں بھی بہت اونچی ہے تو ان کے لیے یہ ہدایت سرمایہ کو ان کو آزاد کر دو آزاد کر لیا سا جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس سے جو بات ثابت کرنی ہے ماں بہنی فرحمۃ اللہ علیہ کو وہ یہ کہ توحید اور رسالت دو بنیادی عقیدے ہیں جو شخص ان دو عقیدوں کو ماننے والا ہو وہ مسلمان کہلائے گا جہاں مطلب یہ ہے کہ اگر ان دو عقیدوں کو ماننے والا ہو تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے وہاں یہ بھی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی عقیدے کے اندر اس میں کوئی غلطی آ رہی ہے تو بھی وہ مسلمان نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے مگر رسول کو نہیں مانتا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصل ماننا تو اللہ ہی کا ہے جب اصل ماننا اللہ کا ہے تو پھر محض رسول کو نہ ماننے سے اس کو مومن کیوں نہ کہیں گے رسول کا ماننا ضروری ہے اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ کو ماننے کے مانا کیا ہے اللہ کو ماننے کے یہ معنی نہیں اللہ بھی ہیں اور دوسرے اور معبود بھی ہیں یہ اللہ کا ماننا ماننا نہیں ہے اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رح دہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کسی کی نہیں ہے ایک معبود ہے اکیلا جیسے یہ اللہ کا ماننا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے ماننے یہ ہی ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا جس طرح وہ اللہ کا ماننا نہیں ہے اسی طرح یہ ماننا بھی رسول کا ماننا نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں جو اس بات کو مانے گا اسی طرح سے وہ مومن کہلائے گا جیسے وہ مومن نہیں ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور دوسرے محبود کو بھی مانے وہ مشرک ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد کھڑیوں کہ اور بھی نبی آ سکتے ہیں وہ بھی مومن نہیں ہے اس لیے کہ قرآن شریف مس کو مختلف انداز میں صاف کر دیا گیا خودیہ اللَّهِ اللہ جمیا آپ کہہ دیجئے لوگوں اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گیا ان لوگوں سے مراد کون ہے ظاہر ہے کہ جن کے مخ... جو جو جن کے مخاطب یعنی خطاب کرنے والا قرآن ہے جن لوگوں کو انہیں سے تو خطاب کیا جا رہا ہے اب یہ تو یہ کہیے کہ قرآن کے مخاطب صرف صحابہ ہیں اور اس کے بعد کے لوگ نہیں تو پھر قرآن کے بعد بھی کوئی اور قرآن تجویز کر لیجئے لیکن اگر قرآن کے مخاطب جو ہیں قیامت تک کے انسان ہیں تو اس خطاب کے مخاطب بھی قیامت تک کے انسان ہیں یا ایاس انی رسول اللہ علیہ ضمیہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے واسطے اس لیے کہ قرآن بھی قیامت تک کے واسطے تو اب آپ کے بعد کسی طرح کی نبوت اور رسالت کے ماننا قرآن شریف کی اس طرحت کے خلاف ہے علاوہ حدیثوں کے حدیثوں میں تو ہے ہی مسئلہ بالکل صاف صاف اور خاتم النبیین کا مسئلہ بھی قرآن شریف میں کہا گیا کہ ماکانا محمد نبا مجار کو ولاق رسول اللہ و تو میں نے کہا کہ مختلف آیتوں سے آپ کی ختم نبوت ثابت ہے تو آپ کو خاتم النبیین ماننا یہی ہے رسالت کے ماننے کے مانا جب تک یہ نہیں مانے گا کوئی شخص مومن نہ کہلائے گا اور جب یہ شخص مومن ہو گیا تو اس, کا اس, کا اس, کا اس کے ساتھ برتاؤ اسی طرح ہوگا جیسے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے أبو حنيفة أن ألقم عن, عن ابن بريد عن أبيه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه أن هضو بنا نعود جارنا اليهودين قال فدخل عليه فوجده في الموت فسأله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله فنظر إلى أبيه فلم يكلمه أبوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد الله إله إلا الله وأنني رسول الله فنظل إلى أبي فقال أبوه اشهد له فقال الفتاة أشهد أن لا إله إلا الله وأننا محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار وفي رباية أنه قال ذات يوم لا إلي أصحابي أنهضوا بنا نعود جارنا اليهود قال فوجده في الموت فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم کالا رسول اللہ اس حدیث سے مسئلہ اور صاف ہو گیا جو تقریر میں نے پچھلے حدیث میں کی ہے ابو حنیفہ اپنے استاد القبا سے اور ابن برائدہ سے اور وہ اپنے والد حضرت برایدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا چلو چل کر کے اپنے یہود اپنے پڑوسی یہودی کی عیادت کریں تیمارداری کریں آپ کے پڑوس میں ہوگا کوئی یہودی رہتا تھا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے آپ نے فرمایا چلو وہاں چلیں تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے یہاں تشریف لے گئے اور اس بیمار کو موت کی حالت میں پایا مطلب یہ کہ ایسی حالت تھی کہ بس اب یہ مرنے والا ہے فص پھر آپ نے اس کی مزاج کُرسی کی پھر سمالہ پھر آپ نے اس سے فرمایا تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے اس بیمار سے اس کا مطالبہ کیا فلاں ذرا ابھی اس بیمار نے جو اس کا باپ کھڑا ہوا تھا اس کی طرف دیکھا مطلب یہ دیکھنے کا مطلب یہ کہ میں کیا کروں نبی کریم صلی اللہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کروں فلم یوں کل اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا خاموش رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا گواہی دے دے چنانچہ اس جوان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفوں اس اللہ کے لیے کہ جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا دوسرے ایک اور روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا چلو ہمارے ساتھ ہم تیمارداری کریں اپنے پڑوسی یہودی کی قال تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس حالت میں پایا کہ مرضول موت تھا تو آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا میں نے کہا تھا پچھلی حدیث میں اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے مومن نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہاں آ گیا تو جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کی بات کہا میں گواہ دیتا اور جب اپنی رسالت کی بات کی تو وہ خاموش ہوا اپنے باپ کو دیکھا آپ نے پھر اس بات کو لوٹایا لوٹا کر لوٹا پھر اسے یہ دونوں باتیں پوچھی تو رابی کہتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا تین مرتبہ آپ نے اس سے سوال کیا اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم میں فرمایا الحمد تمام تعریفوں صلی اللہ کے لیے کہ جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم کے آگ سے بچا لیا اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا اور وہ یہ کہ معاشرتی معاملات میں اخلاق کا برتاؤ مسلم اور غیر مسلم سب سے کیا جائے پڑوسی جو ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے تو پڑوسی ہونے کا ایک مستقل حق ہے دراصل حقوق جو ہیں اس کی تین سبب ہوا کرتے ایک سبب ہے رشتہ داری ایک سبب ہے اسلام ان نملون تو اخوت اسلامی بھی ایک حق قائم کرتی ہے دنیا میں مسلمان کہیں بھی رہتا ہو ہندوستان میں رہ رہا جاپان میں رہ رہا چائنا میں رہ رہا ہم لوگ امریکہ میں رہ رہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ وہاں کے ہم یہاں کے پچھم اور ایسٹ کا فرق ہے ایسٹ اور ویسٹ کا نہیں یہ رشتہ ہے یہ رشتہ ہے اور اس رشتے کا حق ہے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک بدن کے مطابق ایک جیسے ایک باڈی ہوتی ہے ایک انسان کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انگلی میں جو تھانس چھپ جائے تو جس اس پھانس کے چوبنے سے پورا بدن جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح سے اگر ایک فرد مسلم کو کوئی اذیت پہنچ جائے تو ساری دنیا کے مسلمان اس سے تکلیف محسوس کریں کیونکہ وہ ایک باڈی ہے تو ایک اخوت اسلامی یہ بھی حق قائم کرتی ہے اور جس طرح سے خون کا رشتہ اسی بات سے اللہ سبحان بتانا فرما وہ آتی قربا حق کا ہو رشتے داروں کو ان کا حق دو تو معلوم ہوا کہ خونی رشتہ جو ہے یہ بھی حق قائم کرتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ حق قائم ہوتا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے تو پڑوس میں کوئی بھی ہو اب پڑوس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ کا گھر جہاں ہے اس کے برابر میں جس گھر ہوگا وہ پڑوسی کہلائے گا پڑوسی وہ بھی ہے کہ جہاں آپ جاب کرتے ہیں جہاں آپ بزنس کرتے ہیں آپ کے جاب کے برابر میں دوسرا آدمی بھی جاب کر رہا ہے وہ بھی ایک پڑوس ہے اسی واسطے قرآن شریف میں اس مسئلے کو جو کہا گیا وہ اس طرح کہا گیا وبد اللہ وشر کو بھی صحیح انگ و بل والدین احسان وبی قربا ولیمس یہ سارے مسئلے کو صاف کر دیا کہ ان کے ساتھ معاملہ حسن سلوک کا کرو کہ ان کے ساتھ والدین کے ساتھ والدین احسان وبیزل قربا رشتے داروں کے ساتھ اور ولجار الجنو اور اس پڑوسی کے ساتھ جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نہ اسلام کا رشتہ ہے نہ خونی رشتہ ہے ولجار الجنوب واہ جمب اور وہ آدمی کے جو آپ کے برابر میں ہے وہ برابر میں چاہے بزنس کی وجہ سے ہے چاہے جاب کی وجہ سے ہے اور چاہے کسی سفر میں ساتھ ہونے کی وجہ سے ہے وہ پڑوسی بن گیا اتنی دیر کے واسطے لہذا اس کا حق ہمارے اوپر قائم ہو گیا اس کے ساتھ پسند سلو کا معاملہ کیا جانا چاہیے مثلا ہم سفر کر رہے ہیں اب ہمیں اپنے آرام کی تو فکر ہے جو برابر میں بیٹھا ہو اس کو کیا تکلیف پہنچا ہے ہماری وجہ سے غلط ہو گیا اس کا حق پڑوس قائم ہو گیا ہمیں جس طرح سے اپنے آرام کا خیال کرنا اس کے آرام کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے ہمارے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تو تین طرح سے حقوق قائم ہو گئے اب ویسے علماء نے کہا بعض پڑوسی جو ہیں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو معلوم ہوا دو حق ہو گیا پڑوسی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے تو تین حق قائم ہو گئے لیکن اگر نہ مسلمان ہو اور نہ رشتے دار ہو غیر مسلم ہے تو, تو بھی حق پڑوس قائم ہے اور اس کی رعایت ہونی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی جو پڑوسی تھا اس کے حق کو آپ نے اس طرح ادا فرمایا جب بیمار ہوا تو آپ نے اس کی تیمارداری فرمائی ایک مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اس پر موت کا وقت تھا اور آپ نے اس کو اس وقت فرمایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کی اس مطلب ایمان کی تلقین فرمائی جبکہ قرآن پاک کی آیتوں سے اور فکہ اور علماء کی تصریح سے یہ بات معلوم ہے کہ جب جان کا عالم سکرات کا اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے اور نہ کفر کا اعتبار ہوگا اور نہ کسی وسطیت کا اعتبار ہوگا ورنہ تو فرعون جو ہے جب وہ ڈوبنے لگا یہاں تک اس نے بھی کہا کہ آمن تو گرپ پہ ہارو نا اگر اس وقت کا ایمان معتبر ہو سکتا تو فرعن بھی تو ایمان لے آیا تھا اللہ میاں نے کیوں فرمایا وقت آ سہی تھا قبر و استعمال اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی تھی اور بڑا فسادی تھا اس آیت سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جب موت مسلط ہو جائے اور جان نکلنی شروع ہو جائے اس وقت کا ایمان اور کفر اور کوئی بھی فیصلہ معتبر نہیں اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے الفاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایمان اس کے سامنے پیش کیا تو اصل میں اس آیت کا مطلب یہ علماء کے بترانے کا مطلب یہ ہے کہ جب جان نکلنی شروع ہو جائے بدن سے فرون تو ڈوب گیا تھا اور یہاں تک گھر تک پانی پہنچ گیا تھا اب تو اتنا ہی حصہ رہ گیا تھا وہ بھی جا رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا تو جب جان نکلنی شروع ہو جائے اور موت تاری ہو جائے اس وقت کا فیصلہ موتبر نہیں ہے یہاں صورت جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جان نکلنی شروع ہوئی تھی بلکہ حالت ایسی تھی بیماری کی حالت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست پیغمبری سے یا اپنی تجربے سے اس بات کو سمجھا تھا کہ اب جو بیماری کی اس کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھٹکا نہیں کھائے گا اب یہ بچنے والا نہیں ہے تو میں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے اب زیادہ دن جینے والا نہیں ہے تو زیادہ جینے والے کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج سے اس پر موت تاری ہو گئی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہوتے تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم اور فراست سے سمجھ لیا تھا کہ بیماری جو ہے وہ ایسی نہیں کہ جو اس کی جان چھوڑے گی یہ مرے گا تو اس لیے آپ نے اس پر اس بات کی پیش کیا ایمان کو تو اس, اس میں کوئی تعارظ نہیں ہے اس مسئلے سے اس مسئلے میں ان شاء اللہ بقیہ آئندہ ورت لیاؤں گا ہماری کافی مشین ذرا خراب ہیں سب سے ٹھیک ہو جائے گا حدیث کی کتاب کا شاید نمبر ہے کیا میں نے تو نو ڈال رکھا نو اور پہلے ہی بالکل شروع سے باب في ضرار تبقفین مشرقین کے اولاد کے بارے میں ابو حنیفہ عن عبد الرحمن ابن حرمز الرج عن ابی رحم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رضی اللہ عنہ عبد الرحمان ابن حرمز سے کرتے ہیں اور وہ ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے فطرت پر پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اور نصرانی بنا دیتے ہیں آپ سے کہا گیا کہ پھر جو بچپن میں ہی مر گیا ہے یا رسول اللہ مطلب یہ کہ اس کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کرنے والے ہوتے اس میں جس وجہ سے حدیث کو لائے ہیں اس میں واضح طور پر ایک ہی غرض اس کے معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ کتاب ایمان چل رہے تو جو لوگ مومن ہو گئے یعنی جنہوں نے اپنے اختیار سے اپنے شعور سے اس عقیدے کو اختیار کر لیا جس کو ایمان کہتے ہیں تو ان کا انجام تو معلوم ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے وہ عقیدہ اختیار نہیں کیا وہ جہنمی ہوں گے رہ گئے بچے بچے, بچے بھی دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جو مسلمان ماں باپ کے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جنت میں جائیں اور یہی علماء کا متفقہ نظریہ بھی ہے لیکن غیر مسلموں کے کم عمر بچے کے جو نابالغ ہیں ان کے بارے میں کیا حکم اس لیے کبھی بے شعور ہیں بے شعور ہیں تب اس صورت میں ان کا عقیدہ کیا ہے کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا اس تعلق سے یہ ایک سوال تھا تو اس سلسلے میں اکثر فکا تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں ہے ماں باپ کے تابع ہیں جذر کو ماں باپ جائیں گے ظاہر کے بچے ادھئی کو جائیں گے لہذا وہ جہنمی نمی ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے اور وہ حدیث کے اس حصے کو پیش نظر رکھتے ہیں کلو مولود الفطر ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت میں کفر ہے نہیں جب فطرت میں کفر ہے نہیں تو فطرت پر پیدا ہوا فطرت ہی پر اس کا انتقال ہو گیا تب اس صورت کے اندر اس کو جنت میں جانا جہنم میں نہیں جانا ہاں البتہ یہ کہ چونکہ آمان اس کے ساتھ نہیں ہے اور اپنا اختیاری عقیدہ ان کے ساتھ نہیں تو جنت میں وہ جنتی بن کے نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے اس لیے کہ وہ کافر نہیں ہیں اور اہل جنت کی وہ خدمت کریں گے یہ ہوا خدام اہل الجنہ امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے جس میں صفائی کے ساتھ سوال کیا گیا تھا آپ سے کیا رسول اللہ جو غیر مسلموں کے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو چونکہ آپ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے وہ کیا کرتے امام ونیفا بھی بس یہی کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لو کچھ بھی مت کہو کہ جنت میں جانا ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہے اللہ کو معلوم اس کو کہتے توقف کی صورت یعنی اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ بڑے ہونے کے بعد یہ کیا بنتے اگر زندہ رہتے تو اللہ اس کے مطابق خود فیصلہ کریں گے اور ہم کو معلوم نہیں کہ وہ بڑے ہونے کے بعد کیا کرتے لہٰذا ہم کیسے فیصلہ کر لیں کہ یہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے یہ ہے امام ونیف اور اللہ علیہ کا کہنا اچھا اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کلو مولود یو لطرت اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ فطرت کے معنی کیا ہیں فطرت کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر پیدا ہونے والے انسان میں ایک صلاحیت رکھی ہے خیر کو قبول کرنے کی بھی اور شر کو بھی قبول کرنے کی دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں جس کی اطلاع قرآن شریف میں سورہ و شمس کے اندر اطلاع اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے تقواہ قسم ہے جان کی اور اللہ نے ان کو برابر کر کے بنایا اس میں کوئی اونچ نیچ اور کمی اور زیادتی اور کوئی ایب والی صورت اس میں نہیں رکھی ہے یہ ہے تصویر کے معنی اور فجورا و تکواہ اللہ نے ان میں الہام فرما دیا اس جان میں اس کے خیر کو اور اس کی برائی کو فجورا و تکواہ کا لفظ لائیں تو اللہ نے صلاحیت رکھی ہر جان میں اب اگر بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو موافق ماحول مل گیا خیر والا تو خیر والی صلاحیت جو ہے وہ خیر کو قبول کر لیتی ہے اور وہ مومن بن جاتا جنتی بنتا لیکن اگر ماحول اس کا غلط ملا ماں باپ کی تربیت غلط مل گئی تو خیر والی صلاحیت دب جاتی ہے وہ شر کے قبول کرنے کی صلاحیت ابھر آتی ہے اور وہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ غلط راستے پر پڑ جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطری صلاحیت پر پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یہ یا نصرانی بنا دیتے ہیں اس سے دو مسئلے ابھی اور نکل کر سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم جس ملک میں یہاں رہ رہے ہیں اس ملک کی میجورٹی نصرانیوں کی ہے کرسچن کی ہے اور ان کا نظریہ عقیدے کے درجے میں بلکہ بہت ہی بیسک اور بنیادی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے یہاں سے بات ان کے شروع ہوتی اس لیے کہ وہ کفارے کا عقیدہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام جو سولی پر چڑھے وہ تو نظریہ ان کا یہ ہے کہ چونکہ ہر پیدا ہونے والا انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے اس واسطے اس کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے خداوند خدا نے آسمانی خدا نے یعنی باپ نے اپنا ایک بیٹا بھیج دیا تاکہ وہ سولی پر چڑھ جا اور کفارہ بن جائے ساری نسل انسانی کی گناہ ہوگا یہ ہے ان کے یہاں کہنا اس تعلق سے اسلام کا نظریہ ان سے مختلف ہے اسلام نے اس یہ جو حدیث ہے یہ کیا بتا رہی ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو مطلب یہ گناہ نہیں پیدا ہوتا اور واقعہ یہ ہے پیدا ہونے والے بچے کو اگر ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ جہنمی جنتی پیدا ہوا ہے تو ہم کو یہ بھی تو نہ کہہ سکیں کہ یہ جہنمی پیدا ہوا ہے بچہ تو صاف ہونا چاہیے اب بڑے ہونے کے بعد جب اس میں عمل کی طاقت پیدا ہوگی شعور پیدا ہوگا وہ اپنے لیے جو راستہ اختیار کر لے جہنم کا یہ جنت کا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر پیدا ہونے والا بچہ گار پیدا ہے اس کا مطلب یہ کہ جہنمی ہے اپنی اپنی اپنی پیدائش تو پھر اللہ سبحان اعتراض ہوتا ہے کہ اے اللہ جب ہم آپ نے ہم کو پیدائی برائی میں پیدا کیا جہنمی پیدا کیا تو اب اگر ہم جن, جہنمی رہے تو ہمارا کیا قسور ہم کو جہنم میں بھیجنا ہی اس صحیح کہ آپ نے پیدا ہی ہم کو ایسا کیا یہ اعتراض اللہ پر ہوتا ہے انہوں نے تو اس کے لیے بچاؤ کی صورت یہ کر لی اللہ نے اپنے اوپر سے اعتراض دور کرنے کے واسطے اپنا بیٹا بھیج دیا تو جا چور لی پر چڑھ جا مگر سوال یہ ہے قصور کا اور سزا ملے اللہ کے بیٹے کو اگر ہے کوئی بیٹا ہے اس کا تو یہ تو ایسا ہوا کہ میرا باپ نے کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی اور میں جو ہے اس کی, اس, کی, اس کی طرف سے جیل میں چلے جاؤں تو یہ کون سا انصاف ہوگا حقیقت یہ ہے کہ جو اعتراض ان کے عقیدے کی وجہ سے پڑتا ہے وہ اعتراض ختم نہیں ہوتا چاہے اس کی تلاشی کے کوئی بھی سول اسلام نے جو خبر دی ہے اور جو نظریہ پیش کیا ہے کلودی یورت فطرا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہر بچہ ایک صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے جس میں نہ کمی اور نہ کی ہے اب اللہ پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم سے مطالبہ حق ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں صاف ستھرا پیدا کیا تھا تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو صاف ستھرے لوٹ کر آؤ تب تم میں خوش ہوں گا اور اگر گندے لوٹ کر آو گے تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بھیجا تھا ویسے نہیں آ رہے ہو تو مجھے غصہ کرنے کا حق ہے اس صورت میں تو ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے ماں باپ پر تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس واسطے بے شک میں اور جنت میں جانا انسان کے اپنے عقیدہ اور اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا مگر یہ کہ اگر اس کے برائی اور اچھائی میں ماں باپ کی تربیت کا بھی دخل ہے وہ کیسے بچیں گے حدیث تو یہ بتلا کہ ماں باپ یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ بھی اس کو مسلمان بھی بناتے ہیں تو اگر کسی کے مسلمان بنے رہنے میں ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے تو ان کو ثواب ملے گا اور ماں باپ کی تربیت سے اگر اس کے بگاڑ میں کوئی کوئی اثر پڑا ہے تو اس کو مطلب یہ کہ ماں باپ گنےگار بھی ہوں گے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا رسول اللہ, رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے انگلی پکڑے ہوئے تھے اس بچے کی رسول اللہ یہ حج کر سکتا آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے مگر سواب ماں باپ کو ملے گا کیوں اس لیے کہ ماں باپ اس کو لے کے بھی جا رہے ہیں ماں باپ اس کو تیار کر رہے ہیں ماں باپ اس کے اراد... او او او اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں ایک بچے کے دل میں کہ وہ ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو ماں باپ کو اس کا گھر ملے گا اسی واسطے ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جن ماں باپ کا بچہ ان کے کوشش اور محنت سے حافظ قرآن اور عالم قرآن ہوا تو ظاہر ہے کہ اس حفظ قرآن اور علم قرآن کی وجہ سے اس کا عمل بھی درست ہوگا انشاءاللہ تو وہ جنت میں جائے گا خیر وہ تو جنت میں جائے گا ماں باپ بھی جنت میں ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سارے اعمال کی جزا ملنے کے بعد آخر میں ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمت حل اور ایک تاج کرون پیش کیے جائے جس کی روشنی ایسی ہوگی آپ نے فرمایا کہ جیسے سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے کیسی روشنی تو وہ روشنی اس سے پھوٹتی بھی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے سارے اعمال کی جزا تو ہم کو مل گئی مگر یہ جزا سب سے بڑھ کر ہے اور یوں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے کس عمل کی یہ جزا ہے کہ جو اتنی بڑھ کر آئی ہے تو ان سے کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنی محنت سے اپنے بچوں کو عالم قرآن اور حافظ قرآن بنایا اس پر نبی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اندازہ کرو کہ خود اس کو اللہ تعالیٰ کیسی جزا دیں گے وہ بات تو الگ ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ ماں باپ کو کیوں مل رہی جزا اس لیے کہ بچہ چھوٹا تھا اس بچے اس چھوٹے بچے کو اپنی تربیت سے صحیح راستے پر ڈالا یہ ان کا ایک عمل ہے اسی لیے قرآن شریف کے اندر اور ایک اور آیت آئی ہے سورہ سبا کے اندر فرمایا وما اموالا اولا زلفا علام وزا فاتی فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد تم کو اللہ سے قریب کرنے والی نہیں مت سمجھنا کہ یہ مال زیادہ ہوگا تو ہم اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے ہمارا خن کن اور خاندان بڑا ہوگا تو ہم اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے یعنی یہ اس لیے بات کہی گئی کہ مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے اور بدقسمتی سے آج ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کھاتے پیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہے اگر ہم اللہ سے ناراض ہوتا تو ہم کھانے پینے کو کہاں کو دیتا ہماری اولاد بہت ہے کنبہ بڑا ہے سب خوش بخوش ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے تو جب راضی ہے تو ہم جنت میں بھی عیش کریں گے یہ, یہ لوگ جو ہیں جو بیمار ہیں کھانے کونے ان کے پاس نہیں ہے بے اولاد ہیں مطلب یہ کہ اللہ نے ان سے ناراض ہے اسی لیے نہ ان کو اولاد دی ہے نہ ان کو مال دیا نہ صحت دیے نہ تندرست دیے جب دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں بھی نہیں ملے گا یہ سب و نظریہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مال اور اولاد اللہ سے قریب کرنے والی نہیں فرما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لیا اور نیک عمل کیا فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا ان کی اولاد اللہ سے قریب کرنے والی ہوگی کیوں اس لیے کہ مومن ہے نیک عمل ہے اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالنا ہے ہم یوں ایم کر لیتے ہیں کہ اولاد ان کی تربیت سے صحیح راستے پر پڑ گئی پر میں فولہ کلو جزا جیسی بے ماں ان کو دلا اذر ملے گا ان کے عمل کی وجہ سے ایک اپنی نیکیوں کا اور ایک اولاد کی نیکیوں کا وہ پھر گرفا کی اور وہ بلڈنگوں میں اور بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے تو ان ساری باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ پر تربیت کی بہت بڑی ذمے داری ہے یعنی نہیں سمجھنا صحیح ہوگا کہ بھائی ہر ایک کو اپنی قدر میں جانا ہے میں اپنی قبر میں جاؤں گا میری اولاد اپنی خبر میں جائے گی وہ بگڑی تو خود جواب دے لے گی اور میں صحیح ہوں تو اللہ مجھے بخش کا ہی رہے گا تو اس لیے ان باتوں یہ ساری باتیں اس لیے خدیث اسلامی شہادت اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام کی اصل اور جڑ اور بنیاد اور اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ شہادت ہے گواہی دینا الله سبحانه وتعالى أبو حنيف عن عبد الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یا جو بھی لفظ آپ اس کے لیے لفظ کہ قطال کروں یہاں تک کہ وہ یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ پھر جب وہ لا الہ الا اللہ کہلیں تو پھر وہ محفوظ کر لیں گے میری مجھ سے اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو سوائے اس حق کے جو مال سے متعلق ہے یا جان سے متعلق ہے اور ان کا حساب اللہ تبارک وطالعہ کے ذمہ ہے کیا مطلب ہوا اس حدیث کا لا الا اللہ کا جب لوگ کہا جائے تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ پورا کلمہ مراد ہوتا ہے اس سے ہرگی جی نہ سمجھ جائے خالی لا اللہ کا محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں یہ نہیں ہے تو جہاں بھی حدیث میں یہ لفظ آیا اس سے مراد ہے پورا کلمہ لا الد اللہ محمد رسول اللہ معلوم ہوا کہ جس نے یہ شہادت دے دی اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا نہیں مطلب کیا ہوا پھر تو ان کا مال ہمارے مال کے جیسا اور ان کی جان ہماری جان کی جیسی ہوگی ان سے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یہ نہیں ہوگا کہ ان سے جہاد کریں گے کوش اگر زکاط نہیں دیتا تو یہ نہیں ہوگا کہ ان سے جہاد کریں گے کوشش اگر روزہ نہیں رکھتا یہ نہیں ہوگا ان سے جہاد کریں گے جہاد تو صرف اس صورت میں ہے کہ وہ اس کلمے کے پڑھنے کو تیار نہیں اور نہ اس کلمے کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کے لیے وہ راستہ دینے کو تیار ہے ورنہ تو یہ کہ اگر وہ یہ کہ بھئی ہم تو نہیں پڑھتے مگر تم اپنا کام کر لو پھیلا لو اپنے کلمے کو تو پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم جزیہ دو جزیا اگر وہ دے, دے, دے دیں ٹیکس تو وہ ٹیکس جو ہے وہ جان اور مال کی حفاظت کے انتظام کا بدلہ ہے بھائی آپ بھی تو ہر ملک میں ٹیکس دیتے ہیں یہاں نہیں ٹیکس دیتے تو یہاں کون سے ہم ضلیل ہیں بھئی ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے خرچ کیسے اٹھائے گی ملٹری ہے پولیس ہے پوسٹ آفس ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں ان سب کے واسطے ہم سے ٹیکس لیتی اسلام جو ہے وہ اسی طرح کے اخراجات کے لیے غیر مسلموں سے ٹیکس لیتی ہے تاکہ تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں. جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا یہ, باز, یہ بھی, اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا اس واسطے جو اسلامی ملک انکم ٹیکس ہونا اور چیز ہے بزنس کا ٹیکس الگ چیز ہے لیکن کسی ایک انسان پر قطع نظر اس کی کہ وہ کیا کما رہا ہے اور کیا نہیں کما رہا اس پر ٹیکس لگا دیا جائے کسی مسلمان حکومت کو مسلمانوں پر ٹیکس لگانے کا کوئی حق نہیں ہے غیر مسلم جو ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اگر گورنمنٹ لے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں ٹیکس لگاتا ہے اسی کا نام چزیا اگر وہ چیزیاں دینے تیار ہو جائیں تو پھر مسلمان حکومت ذمہ دار ہے کہ ان, کا, ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے اسی واسطے افقاہ کے درمیان یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر ذمہ ٹیکس دینے کو تیار ہو جائے مطلب ذمے سے مراد ذمے کو آ, توہین والے لفظ نہیں ذمے سے ہے ذمہ جو ہے لفظ یہ بنائے ذمے سے اس کا مطلب کیا ہوا حکومت رسپانسبل ہے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اس نے دے دی اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ ذمی جو ہے جب وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اگر اسلامی حکومت کو کہیں لڑائی لڑنی پڑی کسی نے حملہ کر دیا یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ شہری جو ذمی ہیں ان کے میں بھی یہ بات ہوگی کہ وہ لڑیں اس حکومت کی طرف سے جس کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو اس میں گفتگو کرتے ہیں اکثریت اس طرف گئی کہ نہیں ان کی ذمہ داری نہیں حکومت نے ذمہ لے لیا ہے ان کی جان و مال کی حفاظت کا اور اس کے بدلے میں ٹیکس لے رہے ہیں لہٰذا ان ذمہ، ذمہوں کے ذمے نہیں ہے کہ وہ فوج میں اور ملٹری میں بھرتی ہوں اور جا کر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنے جائیں فکا کی اکثریت اس طرف گئی یہ ہے اسلام کا انصاف دنیا میں آج انصاف کون دکھا سکتا ہے جو اسلام کا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی پر اعتراض ہے کہ دیکھو انہوں نے ذموں پر ٹیکس لگا رکھا ہے سوچ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو کیا رعایت دی گئی مسلمان جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا جان پیش کریں اور مال پیش کریں لیکن ذمہ کوئی ذمہ نہیں ہے تو جہاں تک اس کا ہے کہ مال اور جان کی حفاظت کا مسئلہ وہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو کلمہ پڑھ لیں یا وہ ٹیکس دے دیں اللہ بحقیحا اللہ بحقیہ کا مطلب کیا ہوا کہ صاحب یہ نہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد کا جا کے کسی کو قتل کر دے کلم پڑھ لیں مگر کسی کا جا کے مال لوٹ لے تو پھر اس کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوگی بلکہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی قساس جس کو کہا جاتا ہے قرآن شریف میں اس کا حکم دیا گیا یادین علی قتل اے ایمان والا تمہارے اوپر قساس جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے تو اللہ نے جب حکم دیا تب اس صورت میں جان محفوظ نہیں رہے گی مال محفوظ نہیں رہے گا یہ مسئلہ ذنا کرنے والا ہے کو, اس کو سزا ملے گی کوروں کو سزا ملے گی اللہ آدمی کو بس یوں ہی دیکھیں گے کہ, کہ نہیں پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی جان اور مال کے کو محفوظ کر دیں گے ہم یوں نہیں کہنے گے کہ پتہ نہیں ت نے دل سے بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا دل کے معاملے میں ہم ہم کچھ نہیں جانتے دن کا حساب لینا وہ اللہ کے دن میں ایک موقع پر جہاد میں ایک صحابی کے تعلق سے آپ کو اطلاع ملی کہ یہ ایک دشمن کے سینے پر چڑھ گئے تھے قابو پا لیا تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے جو ہے پریشانی کے اندر ٹہلنا شروع کیا صاحبی نے یہ حالت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے الگ یا رسول اللہ اس نے تو ڈر کی وجہ سے جان جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا شق شکت کیا تھی اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ کلمہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ کیپ کار کر کے اپنا حق مانگے گا تو تیرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا آپ پریشان ہیں پھر رہے تو اس لیے دل کا حال آپ نے فرمایا اللہ کے ہے اللہ حساب لیں گے کہ اس نے خلوص نیت سے کرنا پڑا یا کسی اور نیت سے پڑھا ہمارے سامنے تو زبان ہے ہمارے سامنے اس کا عمل ہے ہم اسی بنیاد پر فیصلہ کرے ساری کاس بس انشاء اللہ بقیہ آئندہ عقیدے کے بلیو کے فکر اور خیال کے یہ بات تو صحیح ہے اور اسی پہلو پر نظر گئی تو بعض لوگوں نے جن میں خاص طور پر جو پہلے فرقے تھے ان میں جو فرقہ خوارج کا کہلاتا تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا کہ جو اسلام میں حرام ہے ایسا کام کرنے سے وہ شخص کافر ہو گیا بات اگر ذہن میں رہے تو یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی میں نے کہا کہ اس کو سبھی تسلیم کریں گے کہ عمل جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو عقیدے کو جب اس پر نظر گئی تو خوارج نے ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اور اس ایک پوائنٹ پر انہوں نے توجہ کی اور کہ بات ہے تو جب ایک شخص گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے ایمان ہوتا تو گناہ نہ کرتا اس لیے کہ گناہ ایمان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا سمع ایمان کو ریپرزینٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے عمل صالح تو ایک تو اس پر نظر رہی دوسرے ان کے پاس ایک دلیل بھی مل گئی حدیث میں اور حدیث میں دلیل ہے یہ آپ نے فرمایا اور مختلف احادیث ہیں اسی ایک مضمون کی فرمایا من طرح کا سلاد متعمدن فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا تو جو عقلی دلیل وہ تھی جو میں نے بتلائی اور نقل کی دلیل یہ مل گئی تو خوارد نے کہا کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کیا بڑا گناہ کیا یعنی وہ چیز کہ جس کا کرنا یا جس کا نہ کرنا حرام ہو اسلام میں مثلا ایک شخص نے زینا کیا یہ کرنا حرام ہے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 یہ ہے خوارج کا عقید اہل سنت والجماعت جماعت اور امام ونی فلحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اسی طرف ہیں انہوں نے ہی ساری روایتوں کو سامنے رکھا ہے اور جو عقلی دلیلیں ہیں ان میں بھی ایک دلیل کو نہیں بلکہ اور ساری دلیلوں کو لیا ہے اور سب پہ غور کرنے کے بعد اب انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ روایتوں کو بھی اور عقلی دلائل کو بھی اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایک جس شخص نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ کافر نہیں ہوا یہ ہے ان کا نظریہ عقلی دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیل عقلی دلائل انہوں نے بھی جمع کی ہے نقلی دلیل نقل والی روایت والی تو یہ آئی رہی ہے مگر میں اس کو بتا دوں پہلے تاکہ کہ جہاں خواہد کا جو عقی نظریہ تھا اگر کامن سینس اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ سمجھ آ رہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کامن سینس ساتھ دے رہا ہے خواہد کا خوالد نے کیا بات سوچی تھی کہ ریپرزینٹ کرتا ہے عمل عقیدے کو یہ ہے کامن سینس اس لیے انہوں نے کہا کافر ہے گنا کبیرہ کرنے والا ٹھیک اسی طرح سے حنفیہ جس طرف گئے امام بنیفا واقعی یہ کامن سینس اس کا بھی ساتھ دے رہا ہے فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ایک پہلو کو دیکھا ہے امام بونی آپ نے سارے پہلوؤں کو دیکھا دلیل کیا ہے ان کے پاس پہلے اکلی دلیل بتا دوں تو پھر اس کے بعد یہ روایتیں پھر میں بعد میں پڑھوں گا دلیل یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ ایک شخص ابھی آتا ہے وہ کافر ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے آپ اس کو کیسے مسلمان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ اس کو عقیدہ کی بات بتلائیں گے وحدانیت نبوت آخرت یہ ساری چیزیں ہیں کہ تم اس کو مان لو وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں ارشد اللہ الہ اللہ و ارشد محمد رسول اللہ اور میں آخرت پر ایمان مان لاتا ہوں. آپ کیا کہیں گے مسلمان ہوگی یہ ابھی آپ انتظار کریں گے کہ کسی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی نماز کے بعد کہیں گے ہم مسلمان ہوگئے اور پھر رمضان تک بھی انتظار کریں گے کہ رمضان میں روزہ رکھ لے تب ہم کہیں گے مسلمان سنے. ظاہر یہ تو نہیں ہوگا نا آپ جیسے ہی اس نے یہ کلم شہادت پڑھ لیا اور اقرار کر لیا آپ کہیں گے مسلمان حالانکہ ابھی تک کوئی عمل اس نے نہیں کیا یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمل جو ہے ریپرزینٹ تو پیش کرتا ہے مگر وہ جزو, جزو ایمان نہیں ہے اس طرح سے جزو ایمان ہونا کہ جیسے مثلا اگر یہ میرا ہاتھ نہ رہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے بھائی ہاتھ ناقص ہے انکمپلیٹ ہے تو وہ صورت نہیں ہے ایمان اور عمل کی یہ ہے میں نے کہا جو دلیل امام ونیفا کے سامنے ہے ورنہ تو پھر ٹکراؤ ہو جائے گا کہ ایک شخص جو ابھی مسلمان ہوا اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ایک شخص یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ نسل نماز نہیں پڑی آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ ٹکراؤ ہے اس لیے وہ یہ تو ہوئی عقلی دلیل اب آپ سمجھ لیجیے جو روایت آ رہی ہے ابو حنیفہ ہاں اب امام ونیفا ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے یہ عرض کیا کہ کیا آپ لوگ گناہوں کو شرک نہیں سمجھتے تھے شرک سے مرادیاں کفر ہی ہے کہ گناہ کرنے گناہوں کو آپ شرک نہ سمجھتے تھے لیکن سے پوچھا جابر ابن عبداللہ جابر ابن عبداللہ جو ہیں رضی اللہ عن یہ صحابی ہیں اور پوچھنے والا ظاہر ہے کہ صحابہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک صحابی کا جو جواب یہ ہوا پھر ابو سعید یہی خود ابو زبیر کہتے ہیں کہ دوسرے ایک صحابی وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے یوں بھی بتلایا تھا کہ میں نے یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس امت میں کیا کوئی گنا ایسا ہے جو کفر تک پہنچاتا ہوں یعنی اس کو کافر بناتا ہوں گنا کرنے والے کو آپ نے فرمایا نہیں سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے معلوم ہوا ایک بات تو یہ ہوئی کہ جب تک مشرق نہ بن جائے کوئی بھی گنا جو ہے آدمی کو کافی نہیں بنا گا شرک جو ہے وہ بے شک اچھا یہاں ایک بیچ میں روکر کے بعد کو میں ایک یہ بھی بتلا دوں کہ جب سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کیا کوئی گنا ایسا نہیں ہے اس امت میں کہ جو اس کو کافی کفر تک پہنچا دے تو آپ کو بس اتنا فرما دینا تھا کہ لا جب تک کہ وہ کفر نہ کرے لیکن کفر کا لفظ چھوڑ کر سر کا لفظ لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی حکمت سمجھتے ہیں نبی کے بعد جو ہے بہرحال قرآن کے بعد تو نبی کا کلام ہے نا اگر قرآن پاک میں بے شمار حکمتیں ہیں الفاظ کے پیچھے تو کیا نبی جب کوئی بات فرما رہے ہوں تو ان کے الفاظ کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہوگی اس میں حکمت اور حکمت یہ ہے کہ اس امت کے افراد سے جو ایک دفعہ مومن بن اور ایمان اپنا عقیدہ قرار دے لے وہ کافر ہونا اور کفر کا الزام اپنے سر لینے کو تیار نہیں یہ تو وہ نہیں کرے گا لیکن ہاں کسی نہ کسی راستے سے وہ کوئی ایسا عمل ضرور کر لیتا ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے بات سن میں آ رہی حالانکہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے سب کچھ مگر کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے شرک کفر کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کہ آخرت ہوگی میں نہیں مانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یہ تو ہے کفر. اور شرک معنی یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کے اختیارات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی قدرت میں کسی کو پارٹنر بنا دینا یہ ہے نا شرک اس امت میں یہ ہو سکتا ہے اس کو فرمایا کوئی بھی گنا اس امت کے افراد کا کفر تک نہیں پہنچائے گا اس کو سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے تو معلوم ہوا کہ وہی شرک اور کفر جو ہے وہ آدمی کو کافر بناتا ہے کوئی عمل جو ہے وہ کافر نہیں بنائے گا جس کو اسلام نے حرام خرار دیا ایک حدیث دوسری حدیث اسی مضمون کے لئے رہے ہیں پھر میں کچھ اور بھی بات ابو حنیفہ عن عبدالکریم ابن عبدالمخارق عن طاوز قال جا رجلن الى ابن عمر فسأله فقال یا بابد الرحمن رأيت الذین یکسرون اغلاقنا وینقبون بیوتنا ویغیرون, ویغیرون على امتیاتنا حیس رما فرف رسول اللہ, اللہ, وسلم عن رسول اللہ, اللہ وسلم ابو حنیف عبد الکریم ابن ابن مخارق سے اور وہ تاؤس سے روایت کرتے ہیں تاؤس تابعین میں بہت مشہور ہیں ابن عباس رفی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ہیں اور ابن عمر کے ہاں بھی ان, کا ان کی حاضری ہے تو تاؤس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے اس نے پوچھا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ ابن عمر کی اے ابو عبد الرحمن تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے گھروں کے تالے توڑتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر نقب لگاتے ہیں نقب کا مطلب کیا ہوا دیوار توڑ کر کے اندر گھس جانا اس کو کہتے ہیں نقب اور ہمارے سامان کی لوٹ مار کرتے ہیں کیا ہے وہ کافر ہو گئے اب دیکھیے بہت برے کام ہیں یعنی اس کو کوئی سوسائٹی ان کاموں کو اچھا نہیں سمجھتی لوٹ مار کرنا تالے توڑنا مال لوٹ کے لے جانا گھروں کو توڑ لینا اس کو کون اچھا سمجھے گا انہوں نے کہا, کہا. یہ سارے کام جو ہیں ایسا کرنے والے کافر ہو گئے ابن عمر نے کہا کہ نہیں پھر اس نے کہا کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے مقابلے میں عجیب عجیب تعویلیں کر کے اور ہمارا خون بہا دیتے ہیں یعنی مسلمانوں کو مارتے ہیں قتل کر دیتے ہیں مختلف تعویل سے ایک صاحب ان کا عقیدہ خراب ہے ان کا نظریہ خراب ہے ان کا عمل خراب ہے اور کوئی بھی اختلاف کر کے اور وہ ہتھیاروں سے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں کیا یہ کافر ہو گئے عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں کتنے خطرناک کام کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہ کر لیں کیا مطلب وہی شرک نہ کریں جب تک شرک نہیں کریں گے کسی عمل کی وجہ سے کافر نہ ہوں گے یہ روایت کرنے والے ہیں تاؤس تاؤس کہتے ہیں کہ ایسا مجھے ابھی بھی وہ بات یاد ہے ایسا کہ میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ ابن عمر کس طرح سے انگلی گھما رہے تھے بات کرتے ہوئے وانا انضرا ابن عمر وہا اپنی انگلی کو اس طرح حرکت کے دے کے کہہ رہے تھے نہیں وہ کافی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ شرک نہ کرنے انگلی وہ کہہ رہے ہیں مجھے اب تک وہ نقشہ یاد ہے اور یہ حدیث ایسی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں باتوں کو خوب سنا ہے اور سمجھا ہے اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کو ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کیا ہے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مرفو ہے ایک صحابی کا ہی فتویٰ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے اقوال منقور ہیں اور جماعت کے نقل کرنے کے معنی ہے کہ یہ متواتر کے درجے میں آ جاتی ہے یہ ایسی نہیں کہ ایک حدیث ہے بھائی پتہ نہیں کہاں کسی کونے میں پڑی ہوگی بلکہ ہر جماعت نے ہر جمانے میں اس کو روایت کیا ہے اب میں اس بات کو بھی لیتا ہوں پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یہ بھول تو اتنی دیر میں جلدی سے میں نے کہا تھا کہ خوارج کے پاس اگر ایک عقلی دلیل ہے تو ایک روایت بھی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کام کرنے والے کو وہ کافر کہہ رہے تھے اور میں نے کہا تھا ان کی دلیل ان کے پاس کیا تھی روایت میں کہ من پر متعمدن فقط کفر جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا یہ روایت ہے اور اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر بھی بعض ایسی آیتیں ہیں کہ کچھ کام کرنے والے کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی ہے ان کے ذریعے حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک ہے عمل کا کفریہ ہونا اور ایک ہے اس عمل کے کرنے والے کا کافر ہونا تو یہ دو بالکل الگ چیز ہیں عمل جو ہے اپنے ظاہر کے لحاظ سے دیکھنے میں کفر ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کام, کام کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کیونکہ ہم کچھ تعویل کر سکتے ہیں اس کے اندر <تصفح> اسی لیے فتویٰ عالمگیری جو مشہور کتاب ہے فقہ کی فتاوا کی اس میں یہ مسئلہ یہ یہ موجود ہے کون سی جلد میں ہے غالباً تیسری کتاب الحاظ والے با پانچویں جل میں مسئلہ موجود ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قول یا کوئی آ, آ, آ, ایسا ہو کسی کوئی, کسی آدمی نے کوئی بات کہی ہے اگر اس میں سو پہلو اس کی بات کے اندر ہیں پہلو کا مطلب کیا ہوا آسپیکٹ اگر ہنڈریڈ ون ہنڈریڈ آسپیکٹس اس بات کے اندر ہیں اور ننانوے پہلو نائنٹی نائن آسپیکٹس جو ہیں وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایک آسپیکٹ جو ہے وہ اسلام اور ایمان کی طرف جا رہا ہے اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے ہم اس ایک ایک آسپیکٹ کا خیال کریں گے نائنٹی نائن کا خیال نہیں کریں گے یہ ہے تو کہا کا کہنا خدا جانے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے ہی اس معاملے میں بالکل فری ہیں سونا بے بھاؤ کے کفروں کے فتوے لگا دیتے ہیں کیسے لگاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے جری ہیں وہ لوگ تو اس لیے ہم تعبیر کریں گے کسی بھی طرح سے لیکن کافر نہ کہیں گے اس حدیث کے معنی حنفیہ نے یہ بتلائے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کامل درجے کا مومن نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا یہ ہے حنفیہ کا سمجھنا اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے سامنے ساری روایتیں ہیں. کہیں نہ کہیں تعویل کرنی پڑے گی چاہے اس میں تعویل کرتے چاہے وہ اس میں تعبیر کرتے جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں اس میں تعویل کرنے میں نقصان ہے تعبیل کرنے میں نقصان یہ ہے علاوہ اس کے کہ میں اگر بترا ہوں آپ کو اگر واقعتاً خواہش کا مسئلے کو لے لیا جائے تو پھر آج وہی مسلمان رہتے ہیں جو ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں باقی سارے کافر ہو جائیں گے چند سو رہیں گے یا چند ہزار رہیں گے چند لاکھ رہیں گے دنیا میں مسلمان باقی سب کافر بولا بتائیے نبی اس واسطے آئے تھے تو اس لیے بہت, بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بابو آدم و خلود المؤمنین النار مومن ہمیشہ دو میں نہیں رہیں گے یہ ایک مسئلہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے ابو حنیفان عبداللہ بن حبیب قال سمعت اب الدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا انا رفف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فقال یا اب الدرداء من شہید الا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وجبت له الجنة قلت وإن زنا وإن سغق قال fesكت عني ساعة ثم سار ساعة فقال من شهد أن لا إله الله وإني رسول الله وجبت له الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال fesكت عني ساعة ثم سار ساعة ثم قال من شهد أن لا إله الله وإني رسول الله وجبت له الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق کالا و ان ذنا و ان سرخ و ان رغیما انف ابی دردا کالا فک انرداساب ابو حنیفہ ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جابر اپنے عبد اللہ سے کہاں سے لگے یعنی ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ اپنے حبیبا سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو دردہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سواری تھا یعنی yani, آپ اگر اونٹ پر ہوں گے تو یہ بھی اسی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ماز ابن جبل کے بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شری سواری ہیں وہ بھی ایک حدیث نقل کرتے ہیں مگر وہاں لفظ ہے گدھے پر آپ سواری کر رہے تھے اور ابن جبل پیچھے تھے آپ کے ساتھ یہاں کون سی سواری ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے اونٹ بھی ہو سکتا ہے اور عرب میں چونکہ گدھے جو ہیں وہ کافی اونچے اونچے اس پر بھی سواری ہوتی تھی دونوں میں سے کچھ ہوگا یہ یہ کے سواری ہیں یعنی نبی کریم وسلم کے ساتھ اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے آہ, میں تھا نبی یقریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سواری میں شریک تو آپ نے فرمایا اے دردہ جس نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی کا مطلب جنت میں جائے گا میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو مطلب یہ ہے کہ صرف شہادت دینے سے چاہے اس نے چوری کی ہو زنا کیا ہو تب بھی وہ جنت واجب آپ خاموش ہو گئے فسکتا نیسا آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر آپ آگے چل پڑے پھر آپ نے فرمایا جس نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور میں اللہ کا رسول ہوں جنت اس کے لیے واجب ہو گئی میں نے پھر کہا اگرچہ اس نے دن کیا اور چوری کی آپ پھر خاموش ہو گئے پھر آپ آگے چلے پھر آپ نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لیے جنت ہو گئی پھر میں نے پھر میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو اب آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زینا کیا ہو اور چوری کی ہو اور آپ نے فرمایا اور اگرچہ دردہ کی ناک جو ہے وہ ریت میں چلی جائے یہ ایک عرب کا محاورہ تھا یعنی چاہے تم راضی ہو کہ نہ راضی ہو تم کچھ بھی کر لو مسئلہ اسی طرح جیسے ہم یہ بولتے ہیں نا تو یہ عرب میں محاورہ تھا ابو دردا کی ناک جو ہے وہ چاہے خاک آلود کیا نا ہو اور ابودا کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلی آپ انگلی اپنے ناک کے اوپر فرما رہے تھے اگرچہ ابودا کی ناک جو ہے مٹی میں چلی جائے مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا. معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا جو ہے اس گناہ کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جنت کے واجب ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ جنت کا مستحق ہے اب یہاں سمجھ لیجیے اس بات کو میں اور وہ یہ کہ جنت اور جہنم یہ کس چیز کی سزا اور جزا ہے خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اصلن امان کی سزا جزا نہیں ہے اصلن کہہ رہا ہوں یعنی ان پرنسپل جو ہیں یہ امان کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے ان پرنسپل یہ اصل میں سزا اور جزا ہے عقیدے کی ایمان اگر ہے اس کی سزا ہے جنت کفر ہے اس کی سزا ہے جاننا. ایک سات تو, تو اس بات کو ذہن میں رکھیے اصلا ان پرنسپل یہی بات مگر اس کے ساتھ دوسری بات وہی ملائی ہے جس کو میں نے شروع میں کہی تھی کہ امل ریپرزینٹ کرتے ہیں عقیدے کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عقیدہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے امل اس کے مطابق ہوگا عمل اس کے مطابق جب عمل اس کے مطابق ہوا تو, تو پھر آدمی اگر مومن بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا بغیر کسی کھٹکے کے جنت کا مستحق تو کیوں ہوا تھا ایمان کی وجہ سے اور بغیر کھٹکے جانے کا مطلب کیا ہوا عمل ایمان کے مطابق جب ہوا تو یہ بتلا ہے کہ ایمان اس کا بالکل صحیح ہے کوئی کھوٹ اس کے اندر نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کفر کیا کفر نے کیا کیا اس کو مستحق بنا دیا جہنم کا کفر کی وجہ سے سیدھا یہ جہنم میں جائے گا یہ مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے اب بیچ میں ایک دو شخص اور ہیں ایک تو وہ شخص ہے کہ جو مومن ہے عمل صالح ایک وہ شخص ہے جو کافر ہے اور کفر عمل بھی کرتا ہے دو قسم ہو گئی ایک جنت میں جا رہا ہے ایک جہنم میں جا رہا دو آدمی ہم بیچ میں اور تجویز کرتے ہیں اور وہ دو آدمی کون ہیں آمال کی سزا اس کو ملے گی جتنے دن بھی ملے وہ ہمیں معلوم نہیں وہ سزا بھگتنے کے بعد آخر کار اس کو جنت میں جانا ہوگا اس اس کے پاس ایمان تھا رہ گیا وہ کافر کہ جس کے پاس آمال اچھے ہیں آمال جو ہیں وہ اس کے کفر کے رنگ کو بدل نہیں سکتے یہ نہیں ہو سکتا کفر جو ہے وہ جو ہے بالکل کالا نہیں رہا کچھ مٹیالہ ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا کفر کفر ہے اس کو کوئی چیز چینج نہیں کر سکتی اس واسطے کافر جو ہے وہ ہر صورت میں اس کو جاننے میں جانا ہے احسن میں ایک بات سمجھ لیجیے میں ایک مثال میں دیتا ہوں مثال ایمان کی دو مثالیں دوں گا اس سے سمجھ میں آئے گا مسئلہ ایک مثال تو ہے پہلے میری کیونکہ اپنی مثال وہ ظاہر ہے کہ اس کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہو سکتا ایک مثال میں دوں گا الفاظ میں ہوں گے لیکن قرآن سے لاؤں گا میں ان جو میری اپنی مثال ہے دماغ کی وہ تو یہی ای ہے ایمان اور عمل کا رشتہ ایسا ہے جیسے ایک باڈی اور اس کے اندر جان کون اب آپ بتائیں باڈی کس کو کہتے ہیں اس میں ہاتھ ہو ہاتھ کے اندر انگلیاں ہو چہرہ ہو آنکھیں ہو کان ہو ناک ہو پیٹ ہو ٹانگ ہو وغیرہ وغیرہ یہ ہے باڈی ان میں سے ہر چیز پیاری ہے ہمیں نہیں اچھا لگتا میری انگلی نہ رہے ہر چیز پیاری ہے مگر ان ساری چیزوں کی قیمت کب تک ہے جب تک اس میں جان ہے سمجھ جب تک جان ہے یہ گل جائے کہ سڑ جائے کہ اس میں سے خون بہہ رہا ہو کہ اس میں سے کیڑا پڑ گیا ہو کسی میں وہ شخص پیارا ہے اور اس کو اس کے بعد سے لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کو تیار ہے. ہے کہ نہیں لیکن جس وقت وہ جان اس میں سے نکل جائے اب چاہے کیڑے بھی نہ پڑے ہوں لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہو باڑی ہر آدمی یہاں تک کہ ماں باپ با جو رو رہے ہوں گے تڑپ رہے ہوں گے اس کے اس کے روح یا جان کے نکل جانے کی وجہ سے اور جو اب تک لاکھوں ڈالر خرچ کر چکے اور مزید لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہیں وہ اس وقت ایک منٹ رکھنے کو تیار نہیں وہ جلدی کریں گے کہ بھائی جا کے کر دفن کرنا ہے جلانے والے جلائیں گے اور دفن کرنے والے دفن کر دیں گے یہی ہے نا معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ قیمت والی چیز اور اصل جو چیز تھی وہ جان تھی باڈی نہیں جان ہے تو بارٹی کی قیمت جان نکل گئی بارٹی کی کوئی قیمت نہیں یہی صورت ہے عمل اور ایمان کی عمل جو ہے اس کی قیمت ہے ایمان سے جو اس کی جان ہے ایمان نہ ہو تو عمل دیکھنے میں چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ڈیڈ باڈی کتنی بھی خوبصورت ہو کوئی اس میں کو اپنی جان نہیں دیتا کوئی اسے سے پیار نہیں کرتا کوئی اسے عشق نہیں کرتا سارا عشق اور محبت اور لاڈ اور پیار اس وقت تک ہے جب تک کہ پارٹی میں جان ہے اسی وقت تک اس کی حقیقت سارے مقدمے سارے کیس جب تک چلیں گے جب تک کیا ہے جان ہے جان نکل گئی کوئی کیس نہیں رہا ہے کہ نہیں تو ایمان جو ہے یہ جان ہے آمال کی جب ایمان نہیں اس امال کا کوئی اعتبار نہیں وہ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ان کے امال سب خ... ہوا میں اڑ جائیں گے ابھی تک آمال ہوں ابھی تک مطلب ہے برباد ہو جانا بیکار ہو جانا سب ان کے امال بیکار ہیں کوئی کارآمد نہیں ہوگا دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے کی قیمت ملے گی کہاں سے قیمت قیمت ہے ہی نہیں یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے مثلا آپ ایک مٹی کا ایک جو ہے گھر بنا لیں صرف مٹی کا اس مٹی کے گھر کی جو آپ نے مٹی اکٹی کر کر کے بچے بنا لیتے ہیں وہ بنا لیں دیکھنے کو گھر ہے مگر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کون بیچے گا اس کو اسی طرح سے ان اعمال کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوگی یہ تو ہوئی میری دی ہوئی مثال قرآن کی مثال بھی لاتا ہوں الفاظ میرے ہوں گے پھر میں اس کو انشاءاللہ آیت سے ثابت کروں گا دوسری مثال ہے ایک درخت کی درخت کس کو کہتے ہیں ٹری کس کو کہیں گے آپ ذہن میں آپ کے نقشہ فوراً آ گیا ہوگا جب میں نے لفظ درخت بولا ہے کہ اس کی جڑیں ہوں گی نیچے زمین کے اندر جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ایک اس کا تنہ ہوگا اس میں سے شاخیں نکل رہی ہوں گی اس میں پتے لگے ہوئے ہوں گے یہ سارا نقشہ آپ کے دماغ میں درخت کہنے کے ساتھ آ گیا لیکن یہ پورا کا پورا درخت تو بے شک کہلاتا ہے مگر ان میں اصل کیا چیز ہے ظاہر ہے کہ اصل ہے وہ جڑ اور تنہ اگر یہ نہ ہو کتنے بھی پتے ہوں اور کتنی بھی شاخیں ہوں اس کو کوئی درخت نہیں کہے گا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ درخت کے پتے ہیں یہ در... کسی درخت کی شاخیں مگر درخت کوئی نہیں کہے گا ہاں تنا ہے جڑیں ہیں اوپر سے مثلا آپ نے شاخیں کاٹنی تب بھی ایک امید ہے امید کہیں کی ہے بھائی کاٹ دی اور نکل آئیں گی جڑ تو موجود ہے تنا بھی موجود ہے اور شاخیں نکل آئیں گی وہ بھی تب بھی درخت ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے پوری قیمت نہ بھی ہو لیکن کوئی نہ کوئی قیمت ہے اور وہ جو اوپر سے شاخیں کاٹ دیجئے اس کی قیمت اس کے سوا کچھ نہیں کہ جا کر چولہے میں جلا دیجئے اس کے سوا کوئی قیمت ان کی نہیں بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن جب تک کہ جڑ ہے اور تنا ہے اس کی قیمت ہے اگر پورے شاخیں ہوتی تو پوری قیمت ملتی اب آدھی رہ گئی مگر ہے ضرور درف ضرور کہیں یہی صورت ہے ایمان اور عمل کی ایمان جڑ ہے تنہ ہے اور امل اس کے شاخیں ہیں اور پتے ہیں میں نے کہا یہ مثال جو میں دے رہا ہوں یہ قرآن سے نکل کر آئی قرآن حکیم میں فرمایا تیس تیروے سپارے کے اندر مسل کلیم اطن طیبر طیب افلحا ثابتوں کر دو آیتیں پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لوں پھر دوسری کا پڑھوں اور میں آیا کہ مثال کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ کس کہتے ہیں بھائی کس ہاں؟ کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ بھول گئے بہت بچپن میں پڑھے ہوئے لہ اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں وہی تو کوئی نئی بات ہو فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے ایک درخت جس کی جڑ بڑی گہری ہے اور جس کے جو اوپر فرمایا کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف چلی جا رہی ہیں اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے وہ درخت بھی وہ ہے بارہ ماسی ہمارے یہاں کہا کرتے تو ہر موسم میں پھل دیتا ہے مطلب ہی ایمان جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں انوائرمنٹ میں تو ایمان نے اثر کیا ہے اور عمل اس کے مطابق فلاں یہ نہیں ایمان ہمیشہ کے واسطے اور ہمیشہ ہی وہ پھل دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برزخ میں بھی بات سمجھ رہا ہے مطلب ہمیشہ کا تو تی وک ولھا کل لحین باذن ربیا کا معنی ایک مومن کا ایمان دنیا میں بھی اثر دکھلائے گا برزخ میں بھی اثر دکھلائے گا آخرت میں بھی یہ ہے مطلب ہر وقت اس کا پھل دینے کا مطلب اور فرمایا اللہ تعالی لوگوں کے لیے ایسی مثالیں دیتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں ایک آگے دوسری یاد وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرات خبیثۃ نستسف من فوق الارض ما لها من قرار فرمایا اور گندی بات کی مثال گندی بات سے مطلب ہے کفر والی بات کلمہ طیبہ اگر وہ پاکیزہ کلمہ ہے تو اس کے مقابلے میں کفر جو ہے گندا کلمہ ہے فرمایا گندے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پودا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی برسات پر میں جہاں گندگی ڈال دیجئے گاربیج ڈال دیجئے کچھ تھوڑا وہاں بھی کچھ نہ کچھ نکل آتی ہے برسات ہوئی اور وہ ایک آدھ پودا اس میں سے نکلایا لیکن اس کی جڑ جو ہے وہ اندر مٹی کے اندر نہیں جائے بھی زمین کے اندر نہیں ہوتی اس لیے کیا ہوا ذرا ہوا چلی گاربیج جوڑا وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی جڑ جو ہے زمین کے اندر نہیں ہوتی فرمائے گندے کلمے کی مثال جو ہے وہ ایسا پودا ہے ایسا پلانٹ ہے جس کی جڑ زمین کے اندر نہیں ہے منفوقل ما لها من قرار وہ زمین کے اوپر ہی اوپر جڑ ہے اور اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوا آئے گی اڑا لے جائے گی اس طرح سے کافروں کے آمال جو ہیں وہ دیکھنے اچھے اعمال چونکہ ان کے پیچھے عقیدہ نہیں ان کی کوئی جڑ نہیں ہے جب آندھی آئے گی قیامت کی سب کو لے جائے گی یہ ہے مسئلہ اس کا اس واسطے اب ایک شب جو ہے جو گناہ کر رہا ہے مومن ہے ایمان کی تو قیمت ہوگی ہاں پوری قیمت نہیں مل رہی کیونکہ ایمان مکمل نہیں ہے گناہ نے ایمان کو داغدار بنا دیا ایک وہ درخت کہ جس کا تنہ تو ہے جڑ ہے مگر اس کے اندر جو ہے شاخیں نہیں ہے اس واسطے درخت تو ہے مگر پوری قیمت اس کی نہیں مل سکتی تو یہی صورت یہاں ہے اس واسطے اللہ سبحانہ و بتالا کیا کریں گے کہ اس شخص کو جو گنہگار گار ہے مگر مومن ہے اور ایمان میں اس کے گڑبڑ آ گئی مگر ہے ایمان ضرور اس کو جاننا میں بھیجیں گے جاؤ وہاں جلو جا کر کے سزا پاؤ جب ایمان جو ہے جہنم کی بھٹی میں نکھر کر کے بالکل پیور ہو جائے گا اور سارا کھوٹ نکل جائے گا جو اس میں ملا ہوا تھا اور سونا خالص ہوگا اب اسے لے جا کر جس طرح گولڈ اسمٹ سونے کو جلا کے اور اس کے بعد اسے پانی میں چھن کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے یع گولڈ علامی ابھی اسی طرح جہنم میں جلوا کے جلا کے اسے اور پھر حوض کوسر میں اس کا ہوتا دیں گے خالص ایمان نکھر کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد اسے جنت میں لے جائیں گے یہ ہے صورت اور کافر جو ہے ظاہر ہے اس کے اعمال کی کوئی قیمت ہی نہیں دنیا میں جو ہے سو ہے اللہ نے مگر اللہ عادل ہے اس واضح کسی کا حق نہیں مارتے ایک کافر نے کی اللہ نے اس کو دنیا میں دے دیں گے یہی لے لے مال مان لے لے اولاد لے لے جو بھی تو بزنس لے لے بیوپار لے لے تندرست لے لے دنیا کی نعمتیں اس کے بدلے میں دے دیں گے رائے گانی کریں گے مگر آخرت کے واسطے تو اس, اس نے عمل کیا ہی نہیں اس لیے کہ نہ اللہ کو نہ مانتا ہے نہ آخرت کو نہ مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے تو آخرت میں اس کو ملے گا اللہ انصاف فرماتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں ایک مومن جو کچھ کر رہا ہے وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے اگر نہیں کیا وہ اس کی غلطی ہے شیطان کی نفس کی اس کی سزا اس کو مل جائے گی لیکن چونکہ بیسیکلی اور بنیادی طور پر وہ اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی یہ ہے اس حدیث کے معنی جو دوسری حدیث ہے چھٹی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن الحرث عن ابل المسلم الخولانی قال لما نزل معذ الحمس عطا رجل شاب فقال ما ترافی رج رجل وصل رحیم و برہ و صادق الحدیث و عدل امان و وفطنه وفرجه وعمل ما من خير غير أنه شك في الله ورسوله قال إنها تحيط ما كان معها تحبط ما كان معها من الأعمال قال فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء واستحل الفروج والأموال غير أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله مخلصا قال معاذ ارجو اخاف والی قال الفتا والله ان كانت هي احبطت ما اللہ ما یہاں لوگ چھوٹ گیا کچھ معلوم ہوتا ہے قال معذ ما ازم انجر من منہ کالا ماز ہونا چاہیے تھا اچھا تو مضمون جو چل رہا ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر ایمان اور کفر سے ہی انسان جنت اور جان کا مستحق بن جاتا ہے یعنی ایمان اگر ہے تو وہ جنت کا مستحق ہے اعمال اگر صحیح ہیں تو بغیر کسی پریشانی کے سیدھا جنت میں جائے گا اگر اعمال ایمان کے مطابق نہیں ہے تو اس کی سزا ملے گی یا اللہ سبحانہ و بتعیٰ اپنے فضل سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے معاف کر دیں جنت میں چلا جائے تو وہ تو کنڈیشنل ہوگا اس کا معاملہ لیکن جائے گا بالآخر جنت اور اگر کافر ہے تو وہ مستحق جہنم ہے اور اعمال جو ہیں وہ اس کے کفر کو نہیں بدل سکتے اللہ سبحانہ وہ بتانا دنیا میں اس کی جزا دے دیں اور اس کو نعمتیں اس کے بدلے میں دے دیں اچھے عملوں کے لیکن کفر کی سزا بہار صورت جہنم ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اچھے عملوں کے وجہ سے باوجود کفر کے جنت میں جا سکے یہ ہے ساری حدیثوں کا حاصل اور یہ اہل سنت والجماعت مسلک بھی ہے اسی لیے ابو حنیفہ اس اس سے متعلق اس مضمون سے متعلق اور اس کو ثابت کرنے والی حدیثیں کئی اس واقعے سے لا رہے ہیں کہ مابنیف رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ مختلف فقے تھے جو اس, اس سلسلے میں مختلف نظریات رکھتے تھے جیسے خوالد کا میں نے بتایا تھا کہ خوالد کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا جہنم میں جائے گا حقیقت یہ ہے کہ آج بھی آہ بہت سے لوگ مسلمان وہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اچھے بھلائی کے نیکی کا کام کرنے والا جو ہے محض اس لیے کہ وہ کافر ہے وہ جہنم میں چلے جائے خاص طور پر یہاں اس ملک میں جب دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ امریکن بہت اچھے ہیں اور بہت ہی ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور امانت اور دیانت کا سارا تو پھر یہ کیسے جہنم میں جائے گا جب کہ جبکہ ان کے مقابلے کے اندر کتنے مسلمان ہیں کہ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں گالم گلوچ دیتے ہیں لوگوں کو ستاتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور یہ جہانم میں چلے جائیں بات سمجھ میں نہیں آتی یہی خواہج کا عقیدہ تھا خواہج یہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہیں وہ اصل چیز ہیں لہذا اچھے عمل ہیں جنت میں جائے اور برے عمل ہیں تو جہان میں جائے اب وہ کافر کو تو جنت میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بڑا مشکل مسئلہ تھا لیکن ایک مسلمان جو ہے جب وہ گنا قبیرہ کرے کو جہنم میں جائے گا یہ جنت میں نہیں جائے گا اس امام معامونیفہ کئی حدیثیں لا رہے ہیں تو ابو حنیفہ حارث سے اور ابو مسلم الخولانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حمص میں پہنچے ہیمس یہ سیریا کا اب بھی ایک شہر ہے بہت پرانا شہر ہے اس زمانے میں بھی یہ کہتے تھے کہ شام کا علاقہ ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس, اس جہاز میں شدید تھے کہ جو جہاد رومیوں کے خلاف ہوا تھا یہ پورا علاقہ روما کے چونکہ ٹریٹوری میں تھا تو ان کے خلاف جہاد تھا معذ اس میں شریک تھے اور بہت اچھا ان کا حصہ اس میں جہاد میں رہا ہے اور یہاں تک کہ جب وہ جہاد ختم ہو گیا اور مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا تو ان میں سے جو حضرات وہاں ٹھہر گئے تھے اس علاقے میں ان میں حضرت معذ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اس وقت ان کا مزار حضرت رضی اللہ عنہ کا اس علاقے میں ہے کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کو شونہ شونہ شمالی سونا وہ جگہ ہے میں حاضر ہوا ہوں ان کے مزار پر حضرت رضی اللہ عنہ کے ہمس سے زیادہ فاطرہ نہیں تو بہرحال وہ میں جب پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا جوان اور اس نے کہا آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ جس نے رشتہ داریوں اور تعلقات کو جوڑا یعنی ان کا حق ادا کیا اور نیکی کا کام کیے بھلائی کے اور سچ بولا اور امانت بھی ادا کی اور اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہوں کو بھی اس نے پاک رکھا یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دھوکے کا اور چوری کا اور ڈکیتی کا اور غصب کا مال نہیں کھایا اسی طرح سے اس نے کبھی بے شرمی بے حیائی اور زنا یہ سارے کام نہیں کیے اور جو بھی بھلائی کا کام وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا ہاں البتہ اس نے اللہ اور اس کے رسول میں شک کیا ہے یعنی ایمان نہیں لایا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حضرت ماز نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اس کے سارے امان جو اس کے ساتھ ہیں وہ سب برباد ہو گئے قرآن شریف میں اس کی ایک مثال ہے میں اس کو سمجھا دوں کہ یہ صاحب ویسے تھوڑی کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں ایک مثال ہے اور وہ ہے سورہ بقرعی میں اور فرمایا تیسرے سپارے میں ان تکون لہو جن تم من نخیر و آناب تجری من تحقی الحا لہو سی ہا مل ثمرات وبھر و لہ ضریا تما فاس نار یہ عجیب مثال قرآن شریف میں, اور میں تم میں سے کون سب جو ہے وہ اس بات کو چاہتا ہوگا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو और کا اور انگوروں کا اور اس میں نہر بھی بہ رہی ہے پانی کی بھی کوئی پریشانی نہیں پھر اس میں پھل اور فروٹ بھی آ رہے ہیں لہو مینکل ڈسمراٹ اب اس شخص کو یہ سب بوڑھا ہو گیا آسا محول کے وقت یہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد ہے بہت چھوٹی چھوٹی کچھ کرنے کے قابل نہیں لہو ضروری تم اس کے مطلب کیا ہوا یہ نقشہ جو قرآن نے کھینچا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو خود بوڑھا ہو گیا اب یہ محنت مزدوری بزنس جاب یہ کر نہیں سکتا اولاد وہ بیچاری چھوٹی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی اس وقت اس کے گزر بسر کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں کارامت جو چیز ہوگی وہ باغ ہے وہ باغ بہت بڑا سہارا ہے اس لیے کہ نہ خود محنت کر سکتا ہے نہ بچے کر سکتے ہیں تو باغ کی آمدنی اور اس کی انکم سے ہی اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ پلے گا تو بہت بڑا سہارا جو ہے یہ باغ ہے جس کو اس نے بہت پہلے سے لگایا ہوگا یا خریدا ہوگا فرمایا ور فارن نارون فخر ایک آندھی آئی آگ اس میں ہے اور اس نے پورے باغ کو جلا دیا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا اب یہ سب جو ہے جس نے یہ باغ لگایا تھا جس نے باغ خریدا تھا ٹھیک اس وقت جب کہ یہ خود بوڑھا ہے اور ناتوان ہے اور اولاد اس کی بالکل کسی کام کے قابل ابھی نہیں ہوئی ہے اور باغ ایک سہارا تھا وہ باغ جل گیا تو یہ قرآن نے کیوں مثال دی ہے یہ مثال اصل میں تو ان لوگوں کے واسطے دی ہے کہ جو ساری محنتیں دنیا کے لیے کریں لیکن جب آخرت کی حولاکی سامنے آئے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں بیکار ثابت ہوں اس لیے کہ آخرت کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا آخرت کی اس سختی نے سب کچھ جلا ڈالا پر کہ وہ خالی ہاتھ ہے اور آخرت میں ضرورت ہے کوئی سہارا اس کا دوسرا نہیں ہے امالی سہارا بن سکتے تھے وہ آمال ہوا میں اڑ گئے یہ مثال قرآن شریف نے دی ہے ایسے لوگوں کے واسطے کہ جو آخرت کے لیے کچھ نہ کر رہے ہوں جو کچھ انہوں نے کیا وہ دنیا کے لیے کیا یہ مثال قرآن شریف نے دی اسی سے یہ عقیدہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایمان اصل چیز ہے اور ایمان کے ساتھ اگر امال بھی ہیں تو پھر یقیناً آخرت اس کی بالکل کھری ہے اور کامیاب ہے پھر اس شخص نے کہا کہ اردم سے آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں کہ جس نے گناہ کیے خون بہایا شرم گاؤں کو اور دوسرے کے مالوں کو حلال سمجھ لیا مطلب یہ کہ زنا بھی کیا لوٹ مار بھی کی ہاں سوائے اس کے اس نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں مطلب یہ ایمان ہے اور مخلصن اس میں کوئی نفاق بھی نہیں پکا مسلمان عقیدہ کے لحاظ سے حضرت مان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارجو اخاف فلیہ مجھے امید بھی ہے اور مجھے ڈر بھی ہے اس کے تعلق مطلب یہ ہے کہ امید تو ہے جنت میں جانے کی اور ڈر ہے یہ کہ چونکہ بداملیاں ہیں لہٰذا اس کی سزا بھی اس کو ملے تو یہ معذ نے فرمایا تو اس جوان آدمی نے یہ کہا کہ قسم اللہ کی جو کچھ اس کے ساتھ ہے یعنی مطلب کفر اگر اس نے اس کے سارے اعمال کو بیکار کر دیا تو پھر جو ایمان اس کے ساتھ ہے وہ اعمال کو پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا بے عملی کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ جو ہیں وہ بے عملیاں وہ چل سکیں گی آخر کو اس کو سزا ملے گی اللہ معاف فرمائیں گے جو بھی ہوگا ایمان کے نتیجے میں آخر کا جنت میں جائے گا حضماد نے یہ دیکھ کر کے اس کی بات سن کر کے فرمایا کہ میرا خیال یہ کہ یہ آدمی سنت کے معاملے میں زیادہ سمجھدار ہے اس نے جلدی بات کو سمجھ لیا دوسری حدیث حماد انبی حنیف انبی مالک عن آن رب ابن جراش عن نبی ان, آن حضیف قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الصوب ولا يبقى إلا شيخ كبير أو عجوز ثانية يقولون قد كان قوم يقولون لا إله إلا الله وهم, يقو وهم لا يقولون لا إله إلا الله قال فقال صلة بن زيد فما يغني عنهم يا عبد الله لا إله إلا الله وہ سومون ولا یسون ولا دون ولاد <النَّار> جو ان کے بیٹے ہیں حضرت ابو حنیفہ امام بو حفا کی تو وہ روایت کر رہے ہیں حماد ابو حنیفہ سے اور وہ ابو مالک اسجئی سے اور وہ رب ابن چراج سے اور وہ حضیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اسلام اسی طرح سے مٹ جائے گا جس طرح سے کسی کپڑے سے نقوش مٹ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک, ایک تو کیا بولتے ہیں جو ایک کڑھائی ہوتی ہے نا پھولوں کی نقش و نگار وہ تو ایک تو کاڑھتے ہیں اور ایک ہوتی ہے پرنٹنگ تو یہ پرنٹنگ جو ہے جس طرح سے کپڑے کے اوپر سے وہ مٹ جائے فرما اسی طرح سے اسلام مٹ جائے گا اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے ایک بوڑھے آدمی کے یا ایک بوڑھیا کے جو بہت ہی بہت زیادہ عمر والی اس وقت وہ لوگ یوں کہیں گے کہ قوم تھی جو یوں کہا کرتی تھی لا الہ الا اللہ اور یہ خود نہیں کہتے مطلب یہ کہ یہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اتنا معلوم ہے کہ کچھ لوگ تھے پہلے جو الہ الا اللہ کہا کرتے تھے اسرام اس طرح سے مٹ چکا ہوگا مطلب یہ کہ ایک آگ گوڑا ہوگا تو وہ بھی یوں کہے گا تو راوی کہتے ہیں کہ سلا ابن زید نے یہ بات کہی کہ اے عبد اللہ لا لہ ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا جب انہوں نے نہ روزہ رکھا ہوگا اور نہ نماز پڑھی ہوگی اور نہ انہوں نے حج کیا ہوگا نہ صدقہ دیا ہوگا تو اس پر حضرت حضیف رضی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اسی ایمان کی وجہ سے جہنم سے وہ خلاص خلاصی پالیں گے نجات پائیں گے ابو حنیفہ قال و المص ارزید کال کن اصحابنا الخوارثاب نبی صلی الله علیہ وسلم فاخبر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال بخلا فما کنت اقول فان قزانی اللہ تعالی بہ ابو حنیفہ اور مصر یزید سے روایت کرتے ہیں کہ میں بھی وہی رائے رکھتا تھا جو خوارص کی تھی یعنی کیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جہنم میں جائے گا اور وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا ایمان سے خارج ہے تو یہ میں یہ رائے رکھتا تھا تو میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ کے بعد محمد ان نبی بلادین کو ایمان ويقرهون ان يقولوا اننا مؤمنون بل يقولون اننا مؤمنون ان شاء الله تعالى فقال وما لهم لا يقولون قال يقولون ان اذا اثبتنا لانفسنا الايمان جعلنا لانفسنا الجنه قال سبحان الله هذا من قضاء الشيطان وحبائله وهي له وهي لي الجاهم الى ان دفعوا اعظم الله تعالى عليهم وهو وخالفوا سنة رسول الله الله عليه رأيتو اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہم يثبتون الایمان لانفسهم ویذکرون ویذکرون ذالک عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يہتی سے فقال انہم يقولون انہا مؤمنون ولا يقولون اننا من اہل الجنہ فان اللہ تعالی لو عذب اہل سماواته وعلا ارضه فوہ ب لعزبهم اہلون कुछ मेटा हुआ है بو والو واالو واعلى ظالم لهم فقال له علقم يا ابا محمد ان الله تعالى لو عذب الملائكه الذين لم يعصوه طرفه عين عذبهم وهو غير ظالم لهم قال نعم قال هذا عندنا عظيم فكيف نعرف هذا فقال له يا ابن اخي من ها مثل أهل القدر فإياك أن تقول بقولهم فإنهم آداء الله تعالى الرادون على الله تعالى أليس يقول, أليس يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل فللله الحجة البالغة فلو شاء الهداكم اجمعين فقال له ألقم اشرح يا أبا, أبا محمد شرحا يذهب عن قلوبنا هذه الشبه فقال أليس الله تبارك وتعالى دل الملائك على تلك الطاعة وألهمهم إياها وعزمهم علیہ و جبرہم علی ذالک قال نعم فقال وہذی نعم انام اللہ تعالی بها علیہم قال نعم قال فلو طالبہم بشکر حذی نعم ما قدروا علی ذالک وقصروا وکان لہو ان یعظبہم بتخصیر شکر وغیر ظالم لہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم القمہ کے ساتھ اور عطا ابن عبی رباہ کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہم میں جس وقت بالکل شروع میں کتاب کو میں نے شروع نہیں کیا تھا اس وقت تک اور امام بنیفا فقی میں سوانح اور بائیوگرافی میں بیان کر رہا تھا اس وقت میں نے عطا ابن ابی ربا کا ذکر کیا تھا کہ عطا ابن ابی ربا کتنے جریل و قدر طابعین میں ہیں کہ جنہوں نے پانچ سو صحابہ سے روایت کی ہے پانچ سو صحابہ کو اس بند خدا نے دیکھا ہے اور حالانکہ مفلوج تھے اور یہ حفصی نسل کے تھے لیکن حالت یہ تھی پتہ نہیں یہ میں نے واقعہ اس وقت بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا کہ امام ورنیف رحمتہ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تو وہاں حج کرنے کے بعد بال کٹوانے لگے ایک حجام سے تو بال کاٹتے وقت انہیں ان سے پوچھا کتنا پیسے لوگ تو حجام نے کہا کہ مناسب چکائے نہیں جایا کرتے مطلب یہ کہ حج کا ایک عمل ہے اس میں تم بارگیننگ کر رہے ہو یہ حلق جو ہے بالم اڈانا ہے تو حج کا ایک فیل ہے نا تو تم اس میں بارگین کر رہے ہو تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مناسب چکایا نہیں جایا کرتے خاموش ہو گئے خاموش ہو گیا اب بہت دیر تک خاموش تو پھر اس حجام نے کہا کہ حج کے دوران خاموش نہیں رہا کرتے ذکر کرو اللہ اللہ کرو <laughs> <پی نونے پروح laughs> انہوں نے کہا اس کے بعد جب بال کٹ گئے تو اب یہ چل پڑے کہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی جا رہا ہوں اپنے کا پہلے تو رگت نماز پڑھ لو پھر جانا انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں ساری باتیں کہاں سے معلوم ہو گئی انہوں نے کہا کہ عطا ابن ابھی ربا جو مکہ مکے میں ہیں یہ ان کا فیض ہے تو اس زمانے میں یہ باربر جو ہوتے تھے نائی اور حجام ان تک کو وہ مسائل معلوم ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے علماء کو شاید ہی معلوم ہیں عطا ابن ابی ربا نے اس وقت پورے علاقے کے اندر اس طرح سے علم سنت کا پھیلا دیا تھا کہ ہر پروفیشن والا اور مزدوری کرنے والا بھی بہت سے مسائل کو جانتا تھا تو یہ بھارت عطا ابن ابی ربا یہ استاد ہیں امام بنیفا کے تو کہتے ہیں کہ ہم القما اور عطا ابن ابی ربا کے ساتھ تھے تو القما نے ان سے پوچھا عتا سے کہ اے ابو محمد ہمارے شہروں میں یعنی چونکہ علقامہ ادھر کے تھے کوفے اور بسرے کی طرف کے ہمارے شہروں میں قوم ہے جو اپنے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتے یعنی پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ ہم مومن ہیں یوں نہیں کہتے اور وہ یہ بات کہنا ناپسند کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں بلکہ وہ یوں کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم مومن ہیں اللہ نے اگر چاہا تو ہم مومن ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں یعنی پورے وسوخ کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں کہتے کہ ہم مومن ہیں اللہ نے اگر چاہ تو ہم مومن ہیں وہ یوں کہتے ہیں تو اطا نے فرمایا کہ ایسا وہ کیوں کہتے ہیں القامہ نے کہا کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لیے ایمان کو ثابت کر دیں کہ ہم مومن ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے لیے جنت کو بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں اس لیے کہ اللہ کو ایک تو یہ کہ قدرت دوسری بات یہ ہے کہ کیا معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اگر ایمان پر خاتمہ ہوگا تبھی تو, تو جنتی ہوں گے جب ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں تو ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جنتی ہے کہ نہیں اور ہمیں جب معلوم نہیں کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم مومن ہیں دیکھا منطق تو تضرت عطا نے فرمایا سبحان اللہ یہ تو شیطان کا ایک دھوکہ ہے اور اس کے بڑے جال ہیں جس نے جس کے ذریعے سے اس نے پھنسا رکھا ہے ان کو اور اللہ کی ایک بڑی نعمت جو اسلام ہے اس سے اس نے ان کو ہٹا دیا ہے اس طرح کی بات منطق اور لاجک ان کے دماغ میں ڈال کر وہی تو میں کل اسلامی فاؤنڈیشن میں مسئلہ پتہ نہیں کہا آیا تھا میں کہہ رہا تھا کہ شیطان جو ہے سب سے بڑا منطقی ہے اس کے پاس زبردست لاجک ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہر چیز کو لاجک سے سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کی باتوں کو وہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ ہم کو لاجک میں پھنساتا ہے تو دیکھیے لاجک کیسی تھی عطا نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی ایک چال ہے اور اس کا جال ہے اور اس کے ہیل ہیں کہ اس طریقے سے اس نے اللہ کے ایک بڑے احسان سے ان کو محروم کر دیا اور دور کر دیا اور وہ ہے اسلام اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے تو عطا نے یہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے لیے ایمان کو ثابت کیا کرتے تھے نہیں وہ کہتے تھے کہ مومن ہے وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ شاء انشاءاللہ مومن ہے ویسکرونا اور وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کرتے تھے یعنی یہ وہ ان کا اپنا محض ایسا فیل نہیں تھا کہ جس میں ان کا اپنا اشتہار تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نقل کرتے تھے کہ آپ یہی فرماتے ہیں کہو کہ میں مومن ہوں تو اتا نے کہا کہ وہ کہا کرتے تھے ان مؤمنون اور یونی کہا کرتے تھے کہ ان نام احل جنہ. یہ ہے جہاں شیطان نے دھوکہ دیا تھا حضرت عطا نے اس کا علاج بتایا کہتے ہیں کہ صحابہ یوں ضرور کہتے تھے کہ مؤمن ہیں یوں تھوڑی کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں تو لہذا تم بھی مت کہو کہ ہم جنتی ہیں مگر یوں کہو کہ تم مومنین ہوا دعویٰ کرو اپنے ایمان کا اور اس کا اقرار کرو تو اب جنتی ہونا نہ ہونا وہ مسئلہ الگ ہے یہ مت کہو کہ ہم جنتی ہیں تو بات سمپل تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ سبحان ہوا تعالیٰ کیوں ہم نہ کہیں کہ ہم جنتی ہیں یہ بات صحیح ہے تو اس کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر سارے آسمان والوں کو اور اپنی سارے زمین والوں کو عذاب دے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے ایسا کرنے میں ہرگز وہ ظالم نہیں ہوگا القامہ نے کہا ابو محمد اللہ سبحانہ و تعالی اگر سارے فرشتوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی ایک پل برابر بھی نافرمانی فرمانی نہیں کی تو ان کو وہ عذاب دے گا اور اس صورت میں بھی اللہ ظالم نہ ہوگا اضرت نے فرمایا ہاں اگر سارے فرشتوں کو بھی عذاب دے دے اللہ پھر بھی ظالم نہیں تو علقمہ نے کہا اپنے استاد حضرت عطا سے کہ یہ بات تو بڑی بھاری معلوم ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسئلہ کہ المیہ صاحب کو عذاب دے دے فرشتوں کو بھی دے دے اور پھر بھی یہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ تو ہم کیسے سمجھ لیں اس بات کو عطا نے کہا اے برادر زادے یہاں ہی سے تو مسئلہ اہل قدر کا شروع ہوتا ہے قدری جو ہیں وہ بھی دھوکہ کھا رہے ہیں یہاں آ کر کے تمہارا ذہن بھی دھوکہ کھا رہا ہے میں اس کو کھولتا ہوں تو تم ایسا کہنے سے بچو اور اصل بات یہ ہے کہ قدری جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے پر اعتراض کرنے والے ہیں اب تم بات کو سمجھو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کل فلی اللہ حجت فلو شاہ <تصفح> آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اپنے حجت پوری کر دی ہے یہ ساری دلیلیں اللہ کے پاس ہیں اور جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے سب کے سب کو یہ آیت ہے قرآن شریف کی تو علقامہ نے کہا کہ ذرا اور بات کو واضح کیجئے ابھی محمد تاکہ ہمارے دلوں سے یہ شبہ دور ہو جائے تو الطاء نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی اطاعت پر کیا کا راستہ بتلایا اور اپنی اطاعت کی بات ان کے دلوں میں ڈالی اور اطاعت پر ان کو کمر بستہ کیا اور اس اپنی اطاعت پر ان کو پابند بنا دیا اور مجبور کر دیا یہ ہوا کہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا پر کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں کہ ہاں اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ سبحانہ و بطالہ اپنی نعمت کے شکریہ کا مطالبہ کرے تو وہ شکریہ کا حق ادا کر سکتے ہیں القامہ نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ جب شکریہ کا حق نہیں ادا کر سکتے تو پھر اگر اللہ ان کو عذاب دے تو پھر ظلم کیسا ہوگا بات سمجھ میں آ گئی اب میں اس کو تھوڑی دیکھ رہی میں تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں ایک ایک شخص ہے جو اللہ کا اتنا فرا فرما بردار ہے کہ آپ اس کو زندہ ولی کہیں ولی کامل ہے یہ شخص ایمان بھی کامل اعمال بھی درست کوئی گنا اس کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ یہی توقع کریں گے کہ یہ سیدھا جنت میں جانا ہے صحیح مگر اس وقت یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر اللہ سبحانہ ہو اس شخص کو جاننا میں بھیج دیں تو اللہ ظالم نہیں ہے کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس بات کو حدیثوں میں کھولا گیا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے جو کچھ اتاد فرما برداری کی ہے تم سمجھتے ہو کہ اس سے یہ حق قائم ہو گیا جنت میں جاؤ گے لیکن اللہ نے جو تم کو دنیا میں اور نعمتیں دے رکھی ہیں کھانے کو دیا پینے کو دیا زندگی دی صحت دی تندرست دی اولاد دی تم نے اس کا بدلہ کہاں دیا اللہ کا اور ان ساری نعمتوں کا حق ہے تو اس کا حق ادا کرو تم نے حق ادا نہیں کیا یہ تو یوں کہو کہ یہ تمہارے نیک امار اور ایمان ان نعمتوں کا بدلہ ہے کہ جو اللہ نے دنیا میں تم کو دی ہے یہ تو یوں کہو تو پھر اللہ نے جو تم کو توفیق دی تھی ایمان کی وہ بھی ایک نعمت ہے اس کا اس کا بدلہ کہاں کار اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی ہماری اطاعت کے مقابلے میں تو جو نعمتیں زیادہ ہوں گی اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا اگر اللہ اس کے بدلے میں ہم کو عذاب دے تو پھر اللہ کا ظلم تو نہ ہوا یہی ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس واسطے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو جائے گا جنت میں وہ جائے گا اللہ کے فضل سے امل سے نہیں جائے گا اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو بھی جائے گا وہ اپنے عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے جائے گا تو عائشہ نے عرض کیا یار سور آپ آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا تو معلوم ہوا کہ عمل جو ہیں وہ ذریعہ ضرور ہیں جنت میں جانے کے مگر وہ بیس نہیں ہیں بیس جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے اللہ کے فضل سے ایک شب جن جان جنت میں جائے گا اور اللہ کا فضل نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا آمان جو ہیں بے شک وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے یوں سمجھیے میں ایک مثال میں دیتا ہوں اس مثال کو بھی سمجھ لیجیے روزی دینے والا کون ہے اللہ اس میں کوئی شک ہے ظاہر آپ کے کو کوئی شک نہیں روزی دینے والا اللہ ہے مگر اس کے باوجود آپ سے مطالبہ اسلام کیا کرتا ہے شریعت کیا کرتی ہے محنت کرو مزدوری کرو جاب کرو بزنس کرو کچھ بھی کرو ہاتھ پاؤں ہلاؤ اب یہ دو چیزیں ہیں ایک طرف تو یہ عقیدہ کہ اللہ رازق دکھیں اور دوسری طرف یہ ہدایت ہے کہ محنت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسانوں میں بہترین انسان جو کھانا کھاتا ہے وہی بہترین انسان ہے جس نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کھانا کھایا اور آپ نے فرمایا کہ ان داود علیہ نبی اللہ یاکل یا من عملی ادئی تو ہاتھ کی محنت سے کمانا یہ بہترین کھانا ہے ہدایت ہے اسلام کی ظاہر یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ عقیدے سے یہ ہدایت ٹکرا رہی ہے دنیا کا نظام اس کے بغیر نہیں چل سکتا اللہ نے نظام اسی طرح رکھا ہے محنت کرو ہاتھ پاؤں ہلاؤ اور جب جا کر کھانا کھاؤ مگر دیں گے ہمیں ٹھیک یہی صورت یہاں بھی ہے اعمال صالحہ کرو اور اس لیے کرو کہ ہم کو جنت میں جانا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنی مگر جنت میں جاؤ گے اللہ کے فیصلے سے جاؤ گے اللہ کے فضل سے جاؤ گے یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جس کو امام بنیفہ حدیث سے ثابت کر رہے ہیں باب نمبر آٹھ باب وجوب المان بالقدر تقدیر پر ایمان کے واجب ہونے کا بیان بسم الله الرحمن الرحيم أبو حنيفة عن أبو الزبير عن جابر أن سراقة قال يا رسول الله حدثنا عن ديننا كأننا ولدنا له أن نعمل بشيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام أم في شيء نستقبل فيه العمل قال بل في شيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق لما خلق له ف اه उसके बाद आना चाहिए ثم قر فاما من اعطى وتقى وصدق بالhusna فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالhusna فسنيسره للعسرا مساله تقدير کا اور اسلامی عقائد میں ایک عقیدہ تقدیر سے متعلق ہے اس واسطے مسئلہ بہت اہم ہے مگر اس کے سمجھنے میں بڑی الجھنیں پیش آئیں اس لیے دو فرقے بن گئے یا اگر صحیح فرقے کو بھی تو تین ہو گئے ایک فرقہ کہلایا قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے وہ جیسا چاہے کام کرے اچھا کرے یا برا کرے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی اس میں اللہ میاں کا کوئی حصہ نہیں تو یہ ان کا خیال ہوا دلیل ان کے پاس قرآن شریف کی آیتیں ہوئیں اور قرآن شریف میں اللہ تعالی نے کتنی جگہ فرمایا مثلاً یہ کہ ان الدین کفر اہر کتابرقین فینا ری جہن و خالدین فیا کہ جو لوگ کافر ہیں مشرک ہیں اہل کتاب میں سے ہوں یا جو بھی ہوں وہ جہنم کے آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ اب کافر ہونا جو ہے ان کا یہ اللہ میں نے کب چاہا تھا کہ یہ کافر ہو جائیں اللہ میں تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہوں لیکن کافر کافر ہوئے جہنم میں جائیں گے ان الدین عامن و عامل لہم جنات تجریب انتحت جو لوگ ایمان لیا نیک عمل کیے ان کے کی لیے جنتیں تو یہ ایمان جو ہے اور عمل سالے یہ انسان کا اپنا فیل ہے انسان نے چاہا مومن بن جاؤں مومن ہو گیا عمل صالح کرنا چاہا اس نے کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا اللہ اس میں کوئی حصہ نہیں یہ ہے اس طرح کی آیتوں کو انہوں نے بنیاد بنایا ان کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ تھا اور اس کو جبریہ کہا گیا جبریہ جبر سے انسان مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ اس کے واسطے علامیہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہی کرتا ان کے پاس بھی قرآن شریف کی آیتیں ہیں مثلا یہ کہ ان اللہ عد الم شاہ وہ من میشا اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا تو یہ تو ہے نہیں کہ علامیہ جو ہیں بس دنیا بنا کے الگ بیٹھ گئے ہیں اور انسان جس طرح چاہے کرے ایسا نہیں کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے محض ہے کچھ نہیں کر سکتا جو اللہ نے فیصلہ کیا وہی ہوتا وہ کہتے ہیں کہ انسان کی کیا خصوصیت انسان جب اس پوری کائنات میں ہے اور اس کا ایک حصہ ہے اور اس کائنات میں یونیورس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے انسان بھی اسی میں ہے تو انسان بھی اللہ کے چاہنے سے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے یہ ہوئے دو فرقے تیسرا فرقہ اہل سنت والجماعت جماعت کا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا چاہنا بھی ہے اور بندے کا بھی اس میں دخل ہے یہ دونوں چیزیں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اس حدیث میں فرمایا ہے پہلے ترجمہ سننے پھر میں بتلاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت جماعت کے اس عقیدہ کا حاصل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے حدیث سے صاف بات آتی ہے ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ سراخ بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتلائیے جبکہ ہم اسی دین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یعنی دین بہت اہم چیز ہے سوال یہ کہ یہ دین کے اعمال اور دین کے جو کام ہیں ان کی حیثیت ہمارے تعلق سے ہے کیا تو انہوں نے خود کہا کہ انام البشین قدرت بھیل مقادیر وجفت بھیل اقدام کیا ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جس کے لیے تقدیر میں طے ہو چکا ہے جرت بھیل المقادیر کے معنی یہ ہیں تقدیر میں جو ہوا وہی جاری ہو رہا ہے وجفت بھیل اقدام مطلب یہ ہے کہ جفا بھیل اقدام کا ایک محاورہ کہ جس کا ترجمہ تو یہ ہوگا قلم نے جو لکھ دیا وہ سوکھ بھی گیا اور انک لکھی جاتی ہے نا تو انک سے لکھی ہے تو اس کے بعد وہ انک سوکھ جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ایک محاورہ ہے جفت بھی اقدام کہ جو, اقلام جو قلموں نے لکھا اور جو چیز پہلے سے طے ہو گئی اسی کے مطابق ہو رہا ہے ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں یہی بات ہے یا ام شے فی شے ان یا ایسا نہیں ہے بلکہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہی ہوتا ہے اس کا تعلق پہلے سے طے شدہ کسی پلان سے نہیں ہے یہ مطلب آپ نے فرمایا کہ بلکہ ہم وہی عمل کرتے ہیں کہ جو تقدیر میں پہلے سے مقرر ہو چکا ہے اسی تقدیر کے مطابق جاری ہوتا ہے اور قلم پہلے لکھ چکے ہیں تو اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے تو پھر سوراخ بن مالک نے کہا کہ پھر عمل کی کیا ضرورت رہی کہ جب پہلے سے سارا طے شدہ ہے اس کو جنت میں جانا ہے اس کو جہنم میں جانا ہے سمجھا اس کو یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت رہے گی اس سوراخا نے سوال کیا آپ نے فرمایا اے عملو او تمام عمل کرو فکر یا آپ نے فرمایا کہ جو عمل جس کے لیے کہ انسان پیدا کیا, کیا گیا ہے اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے آپ کا بیان فرمانے کا انداز مختصر لفظ ہے لیکن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا اس کے بعد آپ نے وہ آیت کی تلاوت فرمائی ہے سورہ واللیل کے اندر ہے فاما من آفا و تقا و سد قبل حسن کہ جس شخص نے کچھ دیا اور تقوی کے راہ اختیار کی اور الحسنہ یعنی الحسنا سے مراد ہے ایمان اور اسلام اس کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی دے دیتے ہیں اچھے کاموں کی علی کی اور جس نے بخل کیا اور اس نے استغنا برتا اور اس نے جھوٹ جھٹلایا الحسنہ کو تو ہم اس کے لیے تنگی کی راہ آسان کر دیتے ہیں اس ساری حدیث کا حاصل سن لیجئے اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا علم اور اللہ کا علم پہلے اس کو سمجھے کہ فرق کیا ہے ہمارا علم تو ہے تابع واقع کے کیا مطلب مثال کے طور پر ہم یوں کہیں کہ دو آدمی بات کر رہے تھے یہ ہمارا علم ہے یہ ہمارا علم کب سے شروع ہوا جب سے ان دو آدمیوں نے بات کی ہے تو ہم حکایت جو کچھ کرتے ہیں واقع کی کرتے ہیں وہ واقعہ کا جو ہو چکا ہے تو ہمارا علم تابع ہے واقع سے بات سمجھ میں گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہمارے جیسا نہیں ہے کہ پہلے کام ہو جائے پھر المیہ کو پتہ چلے کہ یہ کام ہو گیا اللہ کا علم جو ہے وہ واقع کے بعد جس طرح سے ہے وہ واقع سے پہلے سے بھی اسی طرح کا ہے جس کو کہتے ہیں علم ازلی اور ابدی جس طرح ہم کو واقع کے بعد کوئی چیز کا علم ہوتا ہے اللہ کو پہلے سے بھی اس کا علم اسی طرح سے دے. تو ہمارے علم اور اللہ کے علم میں ایک فرق توی. یہ ہوا یہ بنیادی بات تو اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان ایسا ایسا ہوگا نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے ارادہ کرنے کی اور قدرت دی ہے اس ارادے کے مطابق ہاتھ پاؤں چلانے کی ہاں ارادہ کرتا ہے انسان اور ہاتھ پاؤں اس کے لیے چلاتا ہے مگر آگے وہ کام اس کے مطابق ہو جائے اس کے بس کا نہیں وہ اللہ سبحان تعالی کے اختیار کی چیز مثال ہمیں کھانا چاہیے کپڑا چاہیے گھر چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے ہمارا عمل کیا ہے اس تعلق سے ارادہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم مثال کے طور پر بزنس کریں جاب کریں محنت کریں مزدوری کریں کچھ بھی کریں اس کے لیے ہم کو پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے پھر ارادے کو عمل میں لانے کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں دینا پڑتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ارادہ کیا اور ہاتھ پاؤں کو حرکت دی اس کے مطابق ہمیں وہ چیز حاصل ہو گئی ہم وہ کام کر سکیں جس کام کا ہم نے ارادہ کیا تھا اور ہاتھ پاؤں اس کے لیے علاج یہاں کا ایسا نظر آتا ہے کہ ہم مجبور ہیں سمجھ میں آیا بعض دفعہ وہ کام ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ کام نہیں ہوتا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے مقصد حاصل نہیں ہوتا تو یہ تین, چیز, تین چیزیں ہوئی ایک ہے ارادہ کرنا دوسرا ہے ہاتھ پاؤں اس کے مطابق ہلانا اور تیسرا ہے وہ کام کا ہو جانا تو ارادہ اور ہاتھ پاؤں کا ہلانا یہ بندے کا فیل ہے جس کو کہا جاتا ہے قصب یعنی محنت اور تیسرا فیل جو ہے کہ وہ کام کا ہو جانا وہ بندے کا فیل نہیں وہ اللہ کا فعل ہے جس کے لیے آپ دو لفظ استعمال کر سکتے ہیں دونوں لفظ جو ہیں وہ شریعت نے ہم کو دی ہیں ایک ہے خلق یہ لفظ بھی آیا خلق فیل یعنی وہ فیل کا ہو جانا فیل کا وجود میں آنا یہ ہمارا کام نہیں یہ اللہ کا کام دوسرا ایک لفظ آپ اور استعمال کر سکتے ہیں وہ توفیق ہے یعنی توفیق فیل ہو جانا تو یہ خلق اور توفیق جو بھی لفظ آپ استعمال کریں اس کا مطلب کیا ہوا علماء نے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے کہ بندہ جو ہے وہ قصبے عمل کرتا ہے کاسب فیل ہے اور اللہ خالق فعل ہے بات کیونکہ وہ کام جو ہے وہ ہم ارادہ تو کرتے ہیں مگر ہماری قدرت میں یہ نہیں کہ وہ ہو جائے وہ اللہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو اب پھر میں اب پوری بحث کو سمیٹتا ہوں چار چیزیں ہوئی ایک ہے کام سے پہلے علم وہ علم اللہ کے پاس ہے کہ یہ کام بندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا میں اس اسی کو کہتے ہیں تقدیر دوسرا ہے ارادہ کرنا بندے کا فعل ہے تیسرا ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا محنت کرنا بندے کا فعل ہے اور چوتھا ہے وہ کام ہو جانا یہ اللہ کا فعل ہے تو دو کام بندے سے متعلق ہیں اور دو کام اللہ کے پاس ہے کام سے پہلے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور کام کا ہو جانا وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہے 20 کی جو دو چیزیں ہیں ارادہ اور محنت کرنا یہ بندے کا فیل ہے یہ ہے اہل سنت وال کا عقیدہ تو تقدیر ہے تقدیر کا مطلب کیا ہے وہ اللہ کا علم تو اللہ کا علم جو ہے جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ دو آدمی بات کر رہے تھے اب دو صورتیں ہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہوں خلاف واقعہ اور یا پھر یہ کہ وہ مطابق واقعہ ہے مطابق واقعہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ سچ ہے اور مطابق واقعہ نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں جھوٹ ہے سمجھ میں آیا اور جھوٹ پوری چیز ہے تو جب اللہ کا علم جو ہے وہ واقع سے پہلے سے بھی ہے تو کیا ہم یوں کہیں گے کہ اللہ کا علم جھوٹ ہے نعوذ باللہ ظاہر ہے کہ اللہ کا علم تو صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کے علم میں بات ہے وہی وہ ہوتا ہے یہ ہے اور پھر آگے چل کر کے جو اللہ کا جو فیصلہ اس کے متعلق ہوتا ہے کہ وہ کام ہو یا نہ ہو وہ بھی اللہ کا فیصلے سے ہوتا ہے لیکن بیچ میں جو فیل ہے ارادہ کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا یہ بندے کا فیل ہے تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ہم کو ہدایت دی ہے اور آیت کا حاصل بھی یہی ہے اب اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ جس نے دیا اور تقوے کی راہ اختیار کی اور اسلام اور دین اسلام کی اس نے تصدیق کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے آسانی والا راستہ جو آسان کر دیتے ہیں یعنی جنت والا راستہ سمجھ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کر وہ کام ہو جاتا ہے اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جنتی بن جاتا ہے مثال اس کی کیا ہے مثلا نماز ہمارا ہم کیا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ہم کو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں لیکن اب نماز پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جب تک کہ حکمت اس کے مطابق نہ ہو اللہ نے یہ فیصلہ یہ کی کیا کیا بندہ ارادہ کر رہا ہے نیکی کرنے کا اس کے لیے محنت کر رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیتے ہیں یا نیکی کر لے یہ ہے فصن ہم اس کے لیے وہ نیکی کی راہ آسان کر دیتے ہیں جس کو میں نے کہا توفیق دے دینا اسی طرح سے بخیل جس نے بخل کا ارادہ کیا اور اس نے استغنا برتا مطلب کیا ہوا اللہ کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اس نے کوئی خیال نہیں کیا مستق نہیں ہو گیا وہ کس کا اور جو اللہ نے وعدے کیے تھے کہ جو انسان اللہ کے راہ میں دے گا اس کو یہ جزا ملے گی یہ جزا ملے گی اس نے اس کا ایک کبھی وہ تصدیق نہیں کی جھٹ دیا فرمایا کہ پھر ہم اس کے لیے وہ تنگی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں وہ تنگی کا راستہ کون سا ہے وہ جاننے کا راستہ چل پھر تو اسی راستے پر چل تو مطلب کیا ہوا ایک ایک ڈاکا ڈالنے والا ڈاکا ڈالنے کے ارادہ کرتا ہے چوری کرنے والا چوری کا ارادہ کرتا ہے زنا کرنے والا زنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے یہ ارادہ اس کا فعل ہے پھر اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے وہ اس کا فعل ہے لیکن یہ کہ وہ کام ہو جائے چاہے برائی کیوں نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو چلنا چاہتا ہے چل تو جو قرآن شریف میں فرما ان اللہ شاہدی اس کے معنی وہی ہیں انسان ارادہ کرتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے اللہ میاں فرماتے ہیں کہ تجھے نے جب فیصلہ کر لیا جا ہم نے بھی تیرے لیے وہ راستہ آسان کر دیا تو راستہ کا آسان کرنا چونکہ اللہ کی طرف سے ہوا اور اس کا علم بھی اللہ کو پہلے سے تھا کہ بندہ ایسا چاہے گا اور اس کے لیے محنت کرے گا تو یہ جب اول اور آخر باتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ اسی کی حکایت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہو گیا بس. باب الحسیہ یحسو کے معنی آتے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں انکریج کرنا عربی میں اس کے لیے لفظ دوسرا آتا ہے ترغیب دینا اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں یہ حسیہ کے معنی میں ہے کہ عمل پر آمادہ کرنے والی باتوں کا بیان حمد عن ابی حنیفہ عن اب عدیب ابن رفیع عن مصعب مصب عن انصاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کال مامن اللہ وقت اللہ العمل اللہ قال ما كان من يسر ومن قانارن کال انحق اور آگے جو حدیث ہے وہ بھی ٹھیک ہے مضمون ہے مگر فرق اتنا ہے کہ یہ پہلی روایت جو ہے یہ تو حماد ابو حنیفہ سے روایت کر رہے ہیں یہ ان کے بیٹے اور دوسری روایت خود ابو حنیفہ کی ہے اور باقی پورا مضمون اسی طرح سے ہے تو سا فرق ہے کہ اے ملو فکر احلف ثقافتی فیوس سرول عامری اہل یعنی <شَقَاوَا> اہل جنہ اور اہل جہنم کے بجائے اہل سعادہ اور اہل شکاوہ کا لفظ ہے بات ایک ہی ہے مضمون وہی ہے حاصل کیا ہوا کہ اگر جبریہ اور قدریہ والی بات لے لی جائے مثلاً مثال کے طور پر اگر یہ ہو کہ انسان مجبور ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ویسے ہی ہوگا انسان جنتی کا ہونے کا فیصلہ ہے جنتی ہوگا جہنمی ہونے کا فیصلہ جاننمی ہوگا تو انسان ہاتھ پہ ہو تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا پھر وہ محنت ہی نہیں کرے گا اور حالانکہ پیغمبر کو کس لیے بھیجا جاتا ہے عمل کی دعوت دینے کے واسطے تو جبریہ کے عقیدے کو اگر لے لیا جائے کہ انسان مجبور ہے محض ہے تو عمل کے لیے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی انسان بیٹھ جائے حالانکہ وہ خلاف عقل ہے وہ بات کیوں اس لیے کہ میں نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا وہ جنتی ہے مگر ٹھیک ایسی بات ہے جیسے اللہ میاں کا یہ بھی تو فیصلہ ہے کہ مجھے روزی کتنی ملے گی آپ کو کتنی ملے گی اللہ کا یہ بھی تو فیصلہ ہے کہ میں بیمار کب کہوں گا اور تندرست کب کہوں گا لیکن اس کے باوجود ہم روزی روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بیمار ہو جائیں تو اس کے لیے ہم دوا دارو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اس کو کوئی آدمی غلط نہیں سمجھتا جبریہ نے بھی کبھی یوں نہیں سوچا ہوگا جو جبریہ تھے کہ صاحب چھوڑو بس المیہ یعنی نے جب فیصلہ کر لیا کہ وہ ہم کو روزی دے گا گھر جا کے بیٹھ جاؤ بلکہ آرام سے سو جاؤ کھانا جو ہے وہ ہمارے منہ کے اندر خود پہنچ جائے گا انہوں نے بھی یہ نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ عقل کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے علم کے مطابق ہیں اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہیں مگر انسان کو جو ہے وہ عمل کے لیے پیدا کیا اس کو عمل کرنا چاہیے جس طرح ہم دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں اسی طرح ہم کو دین کے لیے بھی عمل کرنا ہے اسی کے لیے انسان عملی کے لیے پیدا کیا گیا تو اس واسطے ترغیب دی گئی عمل کے واسطے حماد نے ابو حنیفہ سے روایت کیا اور وہ عبدالعزیز ابن رفیع سے اور وہ مجھ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ساتھ ابن رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اس کے داخل ہونے کی جگہ اور اس کے نکلنے کی جگہ کو لکھنا دیا لکھنا دیا ہو داخل ہونے کی جگہ سے مراد یہ تو جنت اور جاننم لے لیا جائے یہ مطلب یہ کہ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے وہ اس کے تعلق سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ کہاں رہے گا اور کہاں جائے گا اور کہاں سے نکلے گا وہ ماں ہی اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے اس کے لیے پہلے سے فیصلہ کر دیا تو پھر کہا گیا یا رسول اللہ پھر آخر عمل کی کیا ضرورت رہ گئی تو آپ نے فرمایا کہ کام کیے جاؤ عمل کیے جاؤ اس واسطے کے ہر آدمی کو وہی وہی راستہ آسان کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا مطلب یہ کہ جب وہ عمل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اس کو دے دیتے ہیں فمن خان امین اہل جنت جو اہل جنت میں سے ہے اس کے لیے اہل جنت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں اور جو جہنم والوں میں سے ہو ہوتا ہے اس کے لیے جہنم والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں انصاری نے صادب نے رضی اللہ عنہ نے کہا اب جو ہے عمل کی بات سمجھ میں آ رہی مطلب یہ کہ عمل کی کیا ضرورت ہے اب سمجھ میں آ گیا دوسری حدیث بھی ویسی ہے اس لیے اس کو میں چھوڑتا ہوں بابل قدریہ میں نے کہا تھا کہ ایک فرقہ ہے جو قدریہ کہلاتا ہے وہ کون ہے جو اس بات کے تقدیر کے منکر ہے تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ان کی مذمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدریہ یہ نام نبی نبی لیا اور بعد میں مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا فرقہ ہوا لیکن ایسا خیال رکھنے والے پہلے سے چلے جاتے ہوں گے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدح مد فرمائے ابو حنیفہ عن الهیثم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجئ قوم یقولون لا قدره ثم یخرجون منه الى الزندقه فاذا لقيتموه لقيتموهم فلا تسلموا علیهم وان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشیعوهم فانهم شیعه الدجال وہ مجوس حاضی الامة ان بهم النار ابو حنیفہ حیسم سے اور وہ نافے سے اور وہ ابن ام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو یوں کہے گی تقدیر کوئی چیز نہیں پھر وہ ایسا کہہ کر کے الحاد اور زندگا کی طرف یعنی مطلب وہاں تک پہنچ جائیں گے یعنی کا مطلب ہے؟ دہریے بن جائیں گے کیوں یہ بات کہی گئی اس واسطے کہ جب تقدیر نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے سمجھا جب اللہ کے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس نے اللہ کا انکار کر دیا جی تو دہرے تو ہوا وہ اسی کو تو دہریہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ زندگاہ کی طرف چلے جائیں گے ایسا کہنے والے جب تم ایسے لوگوں سے ملو نہ تم ان کو سلام کرو اور اگر بیمار ہو جائیں تو نہ تم ان کی تیمارداری کرو اور مر جائیں تو تم ان کے جنازے کے ساتھ نہ جاؤ کیوں اس لیے کہ وہ کافر ہیں اور کافر کے ساتھ یہ سارے کام کرنے نہیں ہیں ایک تو ہے معاملات کی حد تک کہ بھائی کسی ٹھیک ہے ایک شخص ہے کافر ہے مگر یہ کہ ہم اس کے ساتھ ملتے بھی ہیں جلتے بھی ہیں مگر یہ کہ وہ کافر اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں تو مسلمان ہوں بلکہ کیا سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں وہ بات الگ ہے کہ وہ اپنے کو جنتی مانتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں کہتا اپنے آپ کو اس کا جو بھی نظریہ ہو جو بھی جماعت ہو نسرانی ہے وہ جنتی مان سکتا ہے اپنے آپ کو وہ تو وہ جانے اور اللہ جانے مگر وہ مسلمان نہیں کہتا اپنے آپ کو اسی طرح یہودی ہے وہ مسلمان نہیں کہتا اپنے آپ کو تو آپ ان کے ساتھ معاملات کریں بزنس کریں ویوپار کریں بیمار ہو جائیں تو تیمارداری کریں بغیر لیکن ایک وہ شخص ہے جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے حالانکہ وہ کفر کر رہا ہے تب اس سے احتیاط بردنی چاہیے بات اس سے وہ بات بھی سمجھ میں آئے قادیانیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا طرح عمل ہے قادیانی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس طرح کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ جو عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے اس, کو اس کے خلاف برضی کی تب اس صورت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ جو ہم یہود اور نسرانی کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ یہ معاملہ ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں حالانکہ وہ کفر کر رہے ہیں جیسے کہ قدریہ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تم ان کو پر سلام کہو نہ ان کی جب بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرو اور نہ تو ان کے جنازے کے ساتھ جاؤ مطلب یہ ہے قطع تعلق کر لو آپ نے فرمایا وہ دجال کی جماعت میں سے ہیں اور اس امت کے مجوسی ہی ہیں مجوس کا عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں ایک, ایک کہتے ہیں کہ وہ نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے انہوں نے دو خدا مان دیا تو ان کو مجوز کہا گیا یہ بھی شرک ہے اور یہ قدریہ جو ہیں جب یہ ہی کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے خدا جانے کتنے خدا بنا لیے اس واسطے سے ان کو مجوز کہا گیا کہ یہ اسمت کے مجوس ہی ہیں اور فرمایا کہ اللہ پر اس کا حق ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کر دے یہی مضمون دوسری حدیث کا بھی ہے اس دے اس کو چھوڑتا ہوں اور آپ نے تیسری حدیث میں فرمایا ان سالم ان ابن, ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ وکال باث اللہ, وقال من نبی اللہ تعالی قبلی اللہ من سالم ابو ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اللہ کی لانت ہو قدریہ پر اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہو مجھ سے پہلے مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو ان ایسے عقیدہ رکھنے والوں سے ڈرایا بچایا اور ان پر لانت بھیجی تو یہ ملون ہے یہ امت وہ جماعت ومن جس نے کوئی برائی کی اس کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا تو اب جب ایک وعدہ یہ ہے اور ایک اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ برائی کی سزا ملے گی اس کے بعد شفات قبول کر لیا جائے تو وعدہ خلافی اور اللہ سے وعدہ خلافی ہو نہیں سکتی لہذا بڑے گنا شفات سے نہیں معاف ہوں گے یہ موتازلہ کا کہنا اہل سنت والجماعت جن کے ترجمانی امام بونی فرحت اللہ علیہ کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ حدیث لا رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ بڑے گناہ شفات سے معاف ہو سکیں گے رہ گئی بات یہ کہ اس میں وعدہ خلافی ہرگز نہیں بڑی عجیب کامن سینس کی بات ہے کہ اگر تم عقل استعمال کرتے ہو تو عقل ہمارے پاس بھی ہے عقل کا جواب بھی ہم عقل سے دے سکتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اگر کسی کے قانون یہ ہو کہ یہ مجرم سزا کا مستحق ہے اور اعلان یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جاتا کہا جاتا ہے کہ اپنے حق سے تصوردار ہو گیا معاف کر دیا ہاں کسی کو انعام دینے کا اعلان کیا جائے اور پھر نہ دیا جائے یہ وعدہ خلافی کسی کے گناہ کو معاف کر اگرچہ گناہ کے لیے اعلان یہ ہے کہ سزا ملے گی مگر معاف کر دیا اس کو وعدہ خلافی کہاں کہتے یہ تو فضل ہے یہ ہے ان معتزلہ کے اقلی اعتراض کا جواب کہ اللہ سبحانہ و پر ناانصافی کا اور وعدہ خلافی کا کوئی الزام نہیں آتا صفات کرنے سے ہاں یہ ضرور ہے کہ آدمی کا اپنے اختیار میں نہیں ہوگا کوئی ہو چاہے وہ استاد ہو کہ شیخ ہو کہ معصوم بچے ہوں یا نبی ہوں خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شفاعت اپنے سے نہیں کرے گا جب تک اللہ سبحانہ ہو بتالی یہ آز نہ یہ بالکل صحیح ہے اس واسطے سے کا عقیدہ درست ہے ایک اور جواب یہ بھی اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ شفاعت کو واجب نہیں کہا گیا کہ شفاعت جو ہے ضرور اس کو قبول کرنا واجب ہے اور ضرور معاف کر دینا واجب ہے شفات کو جائز قرار دیا کہ شفاعت جائز ہے اور وہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو قبول فرمائیں گے تو ان سب چیزوں پر اعتراض نہیں ہوتا تو حاصل یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ شفاعت کے تعلق سے ہے اس کو امام ونیفہ یہاں لے رہے ہیں ابو حنیفہ یزید بن صہیب سے اور جابر بن عبداللہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی جہنم سے نکالیں گے اہل ایمان میں سے کچھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت <تصفح> تب یزید نے جو رابی ہیں امام عنیفہ کے استاد ہیں انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جن سے وہ روایت کر رہے ہیں ان سے یہ سوال کیا اور جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں تو تابعی نے صحابی سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالی نے تو فرمایا خارجی نبینہ یعنی جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ان کو وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا تو جو اگر کوئی شاید جہنم میں چلا گیا وہ موومنٹ ہوگا کافر ہو تو پھر شفاعت اس کے حق میں کس طرح سے مؤثر ہوگی یہ تو آیت کے خلاف پڑھ رہی بات یہ عزیز نے کہا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرما اس آیت سے پہلے تو پڑھ لو اس میں ان لذینہ کفرو کا لفظ ہے کہ یہ کافروں کے واسطے ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کو وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا اہل ایمان کے لیے نہیں فرمایا اہل ایمان کو امل کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اہل کفر کو کفر کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کفر پائیدار ہے اور عمل نہ پائیدار یہ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں ایکشن اور عمل جو ہے اس میں کنٹینیوشن نہیں ہوا کرتا مثلا مان لیجئے میں اس وقت نمازی نہیں ہوں کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوں جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں گا اس وقت آپ مجھے کہیں گے یہ نماز نمازی ہے کس میں اس وقت روزے دار نہیں ہوں کیونکہ میں روزے سے نہیں روزہ رکھا ہوا ہوگا تو جب میں کہوں گا کہ میں روزے دار ہوں کوئی عمل جو ہے اس میں تسلسل نہیں ہوتا کنٹینیویشن نہیں ہوتا لیکن کوئی شخص یوں نہیں کہہ سکتا میں اس وقت مومن نہیں ہوں میں کوئی شخص یوں نہیں کہہ سکتا وہ اس وقت کافل نہیں تو عقیدہ جو ہے اس میں کنٹینیویشن اور تسلسل ہوتا ہے عمل میں نہیں ہوتا اس لیے کفر کی سزا جب جہنم ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی سمجھا اور عمل کی سزا اگر جہنم ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی اس لیے ایک عمل پائیدار نہیں ہے اس میں کنٹینیوشن نہیں یہ ہے وہ وجہ اس لیے کف جو آمال گناوں کی سزا کے بعد سے اگر جہنم میں ڈالا بھی کیا تو جتنے دن کی سزا دی جائے گی اتنے دن کے سزا پالانے کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا نبی کریم علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے تو اس لیے جاوید نے فرمایا کہ یہ کافروں کے تعلق سے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے اور ایک روایت میں پھر وہی مضمون آ رہا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ قوم وہاں تو یہ تو اس لیے جاوید نے فرمایا کہ یہ کافروں کے تعلق سے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ جہنم نم سے نہیں نکالے جائیں گے اور ایک روایت میں وہی مضمون آ رہا ہے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ قوم وہاں تو یہ تھا کہ یقرج اللہ من مناہل ایمان اور یہاں لفظ ہیں کہ ایک قوم اہل ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے نکلیں گے تو یزید نے پھر یوں ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تو ماہم بخار جینہ تو جابر نے کہا رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کی آیت پڑھ لو جس میں ان الدین کفرو فرمایا وہ کافروں کے واقع اور ایک روایت میں یزید ہی سے یہ ہے کہ میں نے جابر سے صفحات کے بارے میں سوال کیا تھا تو رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان میں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے آزاد دیں گے پھر ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی برکت سے جہنم سے نکال دیں گے تو میں نے کہا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو وہ قول ہے فرمانا ہے وہ کہاں چلا گیا اس کے بعد بقیہ حدیث اسی طرح ہے جو اوپر مذکور ہوئی ابو حنیفہ انحمد عن, عن ابراہیم عن الاسود عن ربی ابن خراش ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله تعالى قوما من الموحدين من النار بعد ما امتحشوا وصاروا فحما فيدخلهم الله تعالى الجنه فيستغيثون الى الله تعالى مما تسميهم اهل الجنه الجحنميين فيذهب الله تعالى عنهم ذلك اما ابو حنيفه اپنے استاد حماد تھے اور ابراہیم نخعی تھے اور وہ اسود سے اور وہ عربی ابن ہراج سے اور وہ حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی مباحدین یعنی جو عقید توحید رکھنے والے ہیں اللہ کو ایک ماننے والے ایسی قوم میں مطلب یہ کہ جو مومن ہیں مسلمان ہیں ان میں سے ایک قوم کو جہنم سے نکالے گا بعد اس کے کہ وہ جل چکے ہوں گے وہ فاروخمن اور کوئلہ بن چکے ہوں گے ان کا بدن جھلس چکا ہوگا وہ کوئلے کی طرح سے ہو چکے ہوں گے جہنم میں جل جل کے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس وقت وہاں سے نکالے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا پھر اس کے بعد وہ پکاریں گے اللہ میاں سے کہیں گے اللہ میاں ہمیں جنتی جو پہلے سے جنت میں ہیں یہ ہمیں جہنمی کہ پکار رہے کیونکہ جہنم سے لے جا کے ڈالا جائے گا نا تو جہنم سے لے جا کر وہاں ڈالیں گے تو پہلے سے جو جنتی ہوں گے وہ کہیں گے جہنمی آ گئے تو اب یہ تو بہت بری بات ہے تو یہاں کسی کو برا نام دینا تو اچھا نہیں ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی اور جنت وہ جگہ ہے جہاں تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس بات سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فریاد کریں گے خداوندہ ہم کو جہنمی کہہ کہ کے پکارا جا رہا ہے تو اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو ہٹا لیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ جو جنتی ہوں گے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی نہیں کہ یہ جہنم سے آئے ہوئے ہیں وہ لہٰذا وہ کبھی نہیں پکارے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو جنت میں ایک دفعہ پہنچ گیا اب پہنچ گیا وہ جنتی ہے اب اس کو پہلا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ابو حنیف انتی نبی عن سعید عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا حاصل یہ ہوا جو بھی گزری ہے کہ جب تک جہنم میں کوئی آدمی نہیں پہنچتا جب تک اس میں فرق ہے اور جب ایک شخص جنت میں پہنچ گیا اب کوئی فرق نہیں رہا وہ سب جنتی جنتی بن بے شک اس میں درجات کا فرق ہوگا کوئی اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے اور کچھ ادنا درجے کے جنتی ہوں گے کوئی مڈل کلاس والے ہوں گے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جنتوں کے اس فرق کے باوجود ہر شخص اپنی جنت میں جہاں اس کے جو ہوگی وہ اس میں مطمئن ہوگا یعنی وہاں یہ نہیں ہوگا افسوس کہ میں اس جنت میں ہوں میں تو اس سے اوپر کی جنت میں ہوتا تو یہ بھی ایک تکلیف ہے تو وہاں تو تکلیف ہونی نہیں چاہیے جنت میں تو جنت تو اطنا درجے کی ہے مگر وہ آدمی وہی مطمئن ہے اس کو وہاں پریشانی نہیں اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس کو وہاں اطمینان ہے تو جنت میں جانے سے پہلے تک تو مسئلے ہیں لیکن جنت میں جانے کے بعد اب کوئی تکلیف نہیں ابو حنیف نبی سعید عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولی تعالیٰ ابو کا مقام محمودہ محمود بزنوخر جو کہ شفا تحمد صلی اللہ وسلم فيؤتي بهم نهرا يقال له الحيوان فيقتصرون فيه ثم يدخلون الجنة فيصمون في الجنة, الجنة الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى فيوثب عنهم ذلك الاسم وفي رواية قال يخرج الله تعالى قوم من أهل النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك هو المقام المحمود فيؤتي بهم نهرا يقال له الحيوان فی القون فیم بیرون جنو سنی فاض العدیس ابن عبد الرحمان ابو حنیفہ عطیہ سے اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانہ جو تھا قرآن شدیف میں آسا باسا کا کا مقام محمود اس آیت کے تعلق ہے یہ آیت سورہ اپنی اسرائیل کی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر پہنچائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تو ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر بیان کر دی. مقام محمود سے مراد کیا ہے تو فرمایا کہ المقام المحمود الشفا وہ مقام محمود جو ہے وہ مقام شفا ہے یعنی یوں کہیے کہ وہ مقام محمود پر کیوں بھیجا جائے گا اس لیے کہ وہاں پہنچ کر آپ شفاعت فرمائیں گے جیسا دنیا میں سمجھ جا ایک مثال میں دیتا ہوں دنیا میں آپ نماز کو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد کہاں کے واسطے ہیں؟ مسجد خاص طور پر بنائی گئی نماز کے لیے وہ تو ہر زمین کا ہر حصہ جو ہے وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدن میرے لیے پوری زمین جو ہے وہ پاک کر دی گئی ہے اور مسجد بنا دی گئی مطلب یہ جہاں بھی چاہے نماز پڑھی ہے لیکن اس کے باوجود مسجد کو کہا سمجھا جاتا ہے یہ نماز پڑھنے کی ایک خاص جگہ ہے جہاں پہنچ کر نماز پڑھی جائے تو اسی طرح اور وہ اس سے نماز کے درجے بلند ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی سفات فرمائیں لیکن اللہ سبحان العالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص جگہ تجویز کر دی ہے پہلے ہی سے اور اس جگہ کا نام ہے مقام محمود وہاں آپ پہنچیں گے اور اللہ سبحانہ الب کے لیے ایک لمبی مدت تک جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا یہ فرمایا کہ طویل عرصے تک وہ اللہ سبحان الب کے لیے سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں وہ تصبیحات اور وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں ڈالیں گے اور وہ تسبیحات اور وہ دعائیں آپ وہاں اس سجدے میں پڑھیں گے اور مانگیں گے تو اس, اس کے بعد اللہ سبحانہ و وہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ اور جو مانگو دیا جائے گا تو وہ مقام محمود ہے بات یہ ہے کہ محمود کے معنی قابل تعریف اس سے مفول ہے وہ چیز وہ جگہ وہ شخص کوئی جس کو جس کی تعریف کی جائے اس کو محمود کہا جاتا ہے اور جب یہی سپرفان بن جائے تو پھر اس, اس کا محمد بن جاتا ہے تو محمد جو ہے وہ محمود کا سپرفان ہے یہی ہو کہیے یہ کہ محمود ہی میں سے لفظ محمد بھی نکلا ہے تو اس کے اسی واسطے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو شعر ہے کہ وہ جس کا حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا نام اپنے نام کے اندر سے نکالا ہے اخرج اس مہو میں نسم جل فضول عرش محمود الوہاظہ محمد کہ اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے اندر سے نکالا ہے تو عرش والا محمود ہے اور یہ جو ہیں ان کا نام محمد ہے تو محمود اللہ کا نام ہے اور محمد نبی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اگر تھوڑا سا اور اس بات کو بڑھا لیا جائے تو ذرا تفصیلات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ حمد جو ہے وہ اس امت کی خصوصیات میں ہے ہر امت کی کوئی نہ کوئی خصوصیت, خصوصیت ہوگی اور اس کی پہچان ہوگی اس کا ٹریڈیشن ہوگا اس امت کا ٹریڈیشن ہے وہ ہے ہمد مختلف سیگوں سے ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے مثلا نبی کا نام کیا ہوا محمد دوسرا نام کیا ہے احمد حمد ہے دونوں میں احمد کے معنی تو ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور اللہ کے صفاتی ناموں میں سے محمود آپ نے پڑھ لیا اور جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لایا جائے گا اور وہ عالم آخرت میں سب سے اعلی مقام ہوگا اس کا نام ہے مقام محمود تو اس میں بھی حمد موجود ہے ہم کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن اس کی ابتدا کہیں سے الحمد نبی کریم صبح نے فرمایا کلو امر اخبا ہر اہم کام کہ جو الحمدللہ سے نہ شروع کیا جائے فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جانور کہ جس کی دم کاٹ دی جائے تو جب دم کاٹ جائے تو خوبصورت تھوڑی لگتا ہے دم, دم والے پرندے نے دم کار دے تو اچھا نہیں لگے گا دم ہو تو اچھے لگتا ہے ٹیل جس کو بولتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہر کام کو الحمدللہ اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے چونکہ دوسری حدیث اس تعلق سے یہ ہے کہ کلو امن دی بار لمی ابداسی بسم اللہ فو کہ جو کام بسم اللہ سے نہ شروع ہو تو وہ ایسا بھی ظلم کاٹ دی جائے علماء نے ان دونوں کو جمع کر لیا کہ صاحب بسم اللہ سے شروع کر لو الحمدللہ کے ختم کر لو اور خود علماء نے اپنا اشتہار نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور تعلیمات ہیں اس سے اس مسئلے کو نکالا مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کھانا کھانے سے پہلے کیا کہتے ہیں بسم اللہ نبی نے چی کی تعلیم دی ایک بچہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی تربیت میں ہے گود میں ہے وہ عالم ابن ابی سلمہ کو جس طرح کا نام ہے تو اب وہ بچوں کو کیا پتا گود میں رہنے والا بچہ اس کو کیا پتا آپ کھانا کھا رہے تھے اور پلیٹ کے اندر کھانا رکھا ہوا تھا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ ڈالا کھانے کے بعد تو آپ نے اس بچے کو ہدایت فرمائی یا بنیا کل بسم اللہ و کل بیامینک و کل اے بیٹے بسم اللہ کہو اور دانے ہاتھ سے کھاؤ اور جو اپنی طرف کا حصہ ہے ادھر سے کھاؤ یہ نہیں پوری پلیٹ میں چکر کاٹ کے آ جاؤ تو ادب سکھلایا تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیے اور جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا ہے خود نبی کریم سداس آپ کو فرمایا الحمدللہ للہ اطعمنا وسقانا وجعلنا و سقانا و جالنا میرا مسلم تو کھانا کھا کے بعد ہمدے کھانے سے پہلے بسم اللہ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ اور ہر کام کے ختم کرنے پر الحمدللہ تو آپ رات کو سوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بسم کا اللہ ماموت اور جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ للہ احیانا احجانہ آم امام تو کام کے شروع میں بسم اللہ ہے اور ختم پر الحمدللہ تو حمد جو ہے وہ اس امت کی خصوصیات چنا اسی وجہ سے قیامت میں اس امت کا نام کیا ہوگا ہر امت کا ایک نام اس امت کسی کو امت ہے کہا جائے گا کسی کو امت ہے کہا جائے گا مگر اس کو امت محمد نہیں بلکہ کہا جائے گا ہماداد حماد خود سپر فارم ہے حمد کی یعنی جو خوب حمد کرنے والا تو اس امت کا نام ہی ہماداد ہے یعنی اللہ کی بہت حمد کرنے والی جماعت یہی کہہ کر پکارا جائے گا جیسے آپ دنیا میں کسی کو نام کسی کا چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو احمد کیوں نہ ہو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سو تو اس کا نام تھوڑی بدل دیا بلکہ اس کے اندر کوئی ایٹریبیوٹ جس کو آپ زیادہ نمایاں سمجھتے ہیں آپ اس صفت اور ایٹریبیوٹس کو ریفرنس سے آپ اس کو پکارتے ہیں تو یہ امت جو ہے اس امت کے اور بھی نام ہوں گے مگر اہم ترین جو نام اس کا صفاتی نام وہ ہماد ہے اور اسی نام سے یہ امت پکاری جائے گی تو ہم کا جو ہے وہ ہمارے یوں کہیے کہ ہماری خصوصیات میں بہت اہمیت ہے اس واضح سے ہم ہم مسلمانوں کو اس کی رعایت رکھنی چاہیے دنیا میں اگر لفظ حمد ہمارے منہ پر زیادہ سے زیادہ رہے ہر اچھی حالت میں الحمدللہ اب میں اچھی حالت کون سی وہ حالت ہے کہ جو اچھی نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کون سی وہ حالت ہے جو اچھی نہ ہو اس لیے ہر حالت میں الحمدللہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے مصیبت میں ہے تب بیماروں میں کیا ادب چکلایا گیا اس وقت بھی یوں نہیں کہ فکو کرنے بیٹھ جاؤ میں تو مر گیا میں تو بہت دن سے بیمار ہے بیمار ہوں اللہ میں سنتے ہی نہیں نہیں اس وقت بھی ادب یہ سکھلایا گیا کہ الحمدللہ الحمد للہ آلہ کل ہر حالت میں اللہ کی حمد جس حالت میں رکھے اس میں کیوں اس واسطے کہ ساتھ جس مصیبت میں آپ ہیں اگر اس میں آپ حمد نہیں کرتے تو پھر اگر اللہ میں اس سے زیادہ مصیبت مبتلا کر دیں پھر کیا ہوگا سمجھا تو اللہ کو قدرت ہے کہ نہیں اس واسطے اگر اس سے زیادہ مصیبت میں نہیں رکھا اتنی مصیبت میں ہے اس پہ بھی تو اللہ کی حمد ہے اس واسطے ہر حالت میں حمد ہونی چاہیے چاہے وہ مصیبت کی ہو چاہے بیماری کی ہو کہ غربت کی ہو ہر حالت میں اللہ کے حمد اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ جس حالت میں آپ نے رکھا ہے آپ کو تو قدرتی اس سے زیادہ مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اتنے،, اتنے میں رکھا ہے کہ جو میں برداشت کر رہا ہوں اس پر بھی آپ کی تعریف ہے تو حمد جو ہے وہ ہماری خصوصیات میں ہے اس امت کی ہر حالت میں ہمرہ ہونی چاہیے تو مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لے جایا جائے, جائے گا کہ آپ نے فرمایا کہ وہی مقام شفات ہوگا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آزاد دیں گے پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی برکت سے نکال دیں گے اور کس طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک نہر پہ لے کے جائیں گے اس نہر کا نام آپ فرما رہے ہیں الحیوان آپ پریشان نہ ہوں آپ نے سن رکھا ہوگا وہ تو حوض کوسر ہے یہ نیا نام کہاں سے ہے بات وہی ہے کہ اصل میں مختلف صفتیں ہوتی ہیں ہر چیز کی ان صفتوں کی نسبت سے اس کے نام بھی مختلف ہو جاتے ہیں کوثر تو اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے پانی کا یہ اثر ہوگا کہ ایک دفعہ پی لینے کے بعد کبھی بھی ہمیں کبھی بھی پیاس سر نہیں لگے گی اس پانی کی خصوصیت یہ ہوگی ایک تو یہ ہوا دوسرے الکوسر کے معنی ہے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائیاں اتنا آسائی ناک السر جو سورہ ہے اس میں الکوسر کے معنی محقق مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا لہذا حوض کوثر بھی اس خیر کثیر کے اندر آ گئی یہ یعنی یوں کہیے کہ حوض کوثر کو بھی حوض کوثر اس لیے کہا جائے گا کہ اس کے اندر کسرت سے بھلائیاں اور اچھائیاں ہوں گی کوئی بھی چیز سائنٹفکلی ہو کہ روحانی لحاظ سے ہو معرفت کے لحاظ سے ہو اس کے اندر کوئی کمی اور خرابی نہ ہوگی وہ ایسا پانی ہوگا تو اس لحاظ سے تو اس کو کوثر کہا گیا اور حیوان کس لیے کہا گیا اس واسطے کہ حیوان کہتے ہیں زندگی کو سمجھنا زندگی کو اسی واسطے جانوروں کو اور انسانوں کو بھی حیوان کہا گیا یہ فرق یہ ہے کہ یہ تو حیوان ناطق ہے بولتا ہوا جانور ہے اور جو, جو دوسرے جانور ہیں ان کو ہم بولتا ہوا جانور نہیں کہتے مگر انسان اور جانور یہ سب حیوان کہلاتے ہیں کیوں اس واسطے کے ان کے اندر زندگی کے آثار نمایاں چلنا پھرنا سانس رہنا بولنا بات کرنا سننا سونگنا برخلاف دوسری چیزوں کے کہ زندہ ہوں گے مگر ہمیں ان کے زندگی کے آثار نظر نہیں آتے اس لیے ان کو حیاوان نہیں کہا جاتا تو اس حوض کو, کو الحاوان کیوں کہا جائے گا اس لیے کہ جو اس کو ایک دفعہ لے گا وہ ہمیشہ کے واسطے اس کو زندگی مل تو وہ ہے اس لیے اس کو نہر حیوان کہا جائے فرمایا کہ اس کا نام ہے الحیوان اور فیق تثر فی تو وہ اس میں غسل کریں گے نہائیں گے اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں ان کا نام رکھا ہوا ہوگا جہنمی تو پھر وہ اللہ سبحانہ و سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ گویا یہ نام ختم کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ نام ہٹا لے گا بس یہ رکھیے وقت ہو گیا ان شاء اللہ اس روایت کو آئندہ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حماد عن ابی حنیفہ عن عطیت قال سمعتو ابا خدری الخدری سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسا ان ابو کا مقام محمودا قال یقرج الله تعالى قوم من النار من اہر اِمانی و القبل محمد صلی الله عليه وسلم فذلك هو المقام المحمود فیوتی ابیم نحرن یوقار له الحيوان فعی الفعیول قع كما فیم بتون ثم بطاری فیت خلون الجنا فیو سمون الجہن کے بعد یس الحلے حدیث میں کیا رفتال ہوں ایک لائن پوری چھوٹ گئی ہماد جو بیٹے ہیں امام ونیفا کے وہ امام بنیفہ سے روایت کرتے ہیں وہ آوف اوفی سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا آیت قرآن آسایباسا کرب کا مقام محمود ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا تو یہ آیت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان کی ایک قوم کو اہل ایمان اور اہل قبلہ ان میں کی ایک قوم کو جہنم سے نکالے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اور یہی ہے وہ مقام محمود یعنی مقام شفات مقام محمود ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو جہنم سے نکال کر ایک نہر کے پاس لائے گا جس کو الحیوان کہا جاتا ہے. ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا وہ ایسے اس میں سے اگ، اگتے ہوئے نکلیں گے جیسے ککڑیاں اگا کرتی یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک تو ککڑیوں کی کا اگنا بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا اور دوسری بات یہ کہ ککڑیوں میں ایسی تر تازگی ہوتی ہے کہ اور چیزوں میں کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ گرمی کا سخت موسم ہے اور اس کے اس کے پیداوار کا موسم بھی گرمی کا سردی میں نہیں گرمی میں پیدا ہوتی جب گرم ہوائیں چلتی ہوتی ہیں اور ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اس موسم میں وہ ککڑیاں پیدا ہوتی ہیں اور اتنی تر تازہ ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو دیکھ کر ویسے بھی اس کا دل چاہے اور اس کے کھانے سے طبیعت کو ٹھنڈک ملے تو کہاں تو وہ جہنم سے ان کو نکال کر لایا جائے گا کہ اس طرح کے وہ جلے ہوئے ہوں گے اور کوئلہ بنے ہوئے ہوں گے لیکن جب ان کو اس پانی میں نہلائیں گے نہر میں تو ایسے نکل کر آئیں گے تر و تازہ کہ جیسے موسم گرما کے اندر ککڑیاں دیکھیں تو کیا تر و تازگی ان میں ہوتی ہے یہ مراد ہے سمئیجون پھر وہ اس نہر میں سے ان کو نکالا جائے گا اور وہ پھر جنت میں داخل ہوں گے وہاں ان کا نام جہنمی ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و سے یہ دعا کریں گے خداوندہ ہم سے اس نام کو ہٹا لیجئے اللہ سبحانہ و ان سے اس نام کو ہٹا لے گا مطلب لوگوں کے دماغوں سے وہ نام نکل جائے گا یہ ایسا ہی ہوگا جیسے اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ وہاں جنت کے اندر جو انسانوں کی طبیعتیں بدل جائیں گی اگر دو جنتی ایسے ہوں گے کہ بالفر دنیا میں ان میں آپس میں کوئی ناچاخی کسی وقت ہو گئی ہو تو اس ناچاخی کا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھے تو اسے محبت تھوڑی ہوتی لیکن جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ دلوں کے اندر سے وہ کتورتیں نکل جائیں گی تو اصل میں دلوں کے اندر یہ انقلاب آنا جنت میں تو ہوگا مگر اس کا اثر دنیا میں بھی اللہ تعالی نے دکھلایا ہے اور وہ اس طرح کہ قرآن شریف کے جو ایسی آیتیں یا ایسی صورتیں نازل ہو چکی تھیں کہ جن کو آگے نہیں رکھنا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اٹھا لیا اور اٹھا لیا اور وہ دلوں سے صاف اور دماغوں سے صاف ایک حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی ہیں کہ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک چھوٹی صورت تھی جس کو میں نماز میں برابر پڑا کرتا تھا اب میں نے کل جو ہے اس سورت کو پڑھنا چاہ مجھے یاد نہیں آئی میں نے بہت کوشش کی مجھے یاد ہی نہیں آ دی اور اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ سورت تھی کون سی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم کو یاد کیسے آئے گی وہ اس کو منسوخ کر دیا گیا اٹھا لیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب دلوں میں بھی اس کی جگہ نہ رہی اور دماغوں میں بھی اس کی جگہ نہیں رہی تو اسی طرح سے جنت میں بھی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے دلوں سے اور دماغوں سے اس لفظ کو نکال لیں گے وہ پھر کبھی بھی ان کو جہنمی نہ کہیں گے جو جہنم سے آنے والے ہوں گے حمد عن ابی حنیفہ عن عبد الملک عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النار انار کچھ لفظ چھوڑ گیا خلو ہوگا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل القوم القيامة النار بذنوبهم يهضة فيقول لهم مشركون ما أغنى عنكم إيمانكم ونحن وأنتم في دار واحدة نعذبوا فيغذب الله عز وجلهم فيأمروا أن لا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله فيخرجون وقد احترقوا حتى صاروا كالحمة الصوداء إلا وجوههم فإنه لا يزرق أعينهم ولا تسود وجوههم فيؤتى بهم نهرا على باب الجنه فيختصرون فيه فيذهبوا كله كله نت نتن نتن واذن ثم يدخلون الجنه فيقول لهم الملك طيبتم فادخلوها خالدين فيسمون الجاهنميين في الجنه قال ثم يدعون فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يدعون به ابدا فضا خرج خرجو قال القفار یا تنا کنا مسلم فضالی کا قول اللہ رباط الدین حماد ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں وہ عبد الملک سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے داخل ہوں گے مشرقین ان سے کہیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہارے کو کیا فائدہ پہنچایا جی تم ایمان لیا ہم ایمان ہی لایا جاننا ہے تم بھی گئے ہم بھی گئے ما اگلا ایمان ایمانکم تم کو تمہارے ایمان نے کیا فائدہ پہنچایا ہم اور تم ایک ہی جگہ ہے نوازب اور ہم سب پہ عذاب ہو رہا تو کیا ہوا یہ بات جب کہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو اس بات پر غصہ آئے گا ان کے ایسا کہنے پر کہ صاحب اس کا مطلب ہی ہوا کافر اور مومن جو ہے ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کس بات کا پتہ نہیں چلا اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ بظاہر دیکھنے میں تو عذاب میں دونوں ہیں مگر ایک عذاب جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے تعذیب اور دوسرے عذاب کو کہا جائے گا تطیب یا تہذیب یعنی صاف کرنے کے واسطے اور ان کو عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ یہ آزادی کے ہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ ماریں گے اور ان کو آزاد دیا جائے گا تاکہ ان کو صاف ستھرا کر دیا جائے اس فرق کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ و العالیٰ کو غصہ آئے گا تو اللہ و اللہ حکم دیں گے کہ جہنم میں کوئی بھی ایسا آدمی باقی نہ رہے جو لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سبب کیا بن رہا ہے ماں ونی فرمۃ اللہ علیہ کس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں یہاں ان حدیثوں سے کہ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے جس کو اللہ چاہیں گے لیکن کلمہ جو ہے آخر کار اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائے گا اس لیے کہ کلمہ جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے اس سے عقیدہ ایک بنا اور عقیدہ ہی اصل میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے ہاں اعمال جو ہیں وہ مددگار ہے قرآن شریف میں اس کو یوں فرمایا وہ سبحان اللہ کلیم تیب الحم الحرف یہ ہے سورہ تیرویں سے میں سورہ ابراہیم ہے غالباً القلم اللہ اسد الکلیم طیب الحرفاؤ کلیم طیبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے اور عمل صالح اس کلمے کو چڑھاتے ہیں یعنی یوں کہیے کہ عمل صالح جو ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایروپلین اور کلمے کی مثال ہے کہ جیسے اس پہ کوئی پیسنجر جو ہے سوار تو جانا تو ہے پیسنجر کو لے جانے والی کیا چیز ہے وہ ہے ایروپلین آپ نیو یارک جانا چاہتے ہیں تو پیدل بھی چل کے جا سکتے ہیں مگر کتنی مصیبتیں ہیں پہنچنا اگر نیو یارک ہے اس کا سب سے زیادہ آسان راستہ اور آرام دہ کیا ہے ٹرین میں بیٹھ جائیے پہنچ جائے پیدل بھی جا سکتے ہیں تو کلمہ طیبہ کو جانا ہے اللہ سبحانہ و کے پاس یعنی مطلب یہ کہ اس کی ترقی ہوتی ہے مگر اگر امال نہیں ہیں تو پھر گرتے پڑتے پہنچے گا تکلیفوں سے اور اگر امال ہیں تو ایسے ہو گئے جیسے آپ ٹرین میں بیٹھے اور نیو یارک پہنچ گئے آمال جو ہے وہ اس کلمے کو اوپر لے جاتے ہیں شاید میں پتہ نہیں میں پچھلے ہفتے کیا کوئی بات پیچھے میں رہ گئی تھی کیا نہیں پوری ہو گئی اچھا خیر میں پچھلے ہفتے یہ یہی بتا رہا تھا کہ اصل میں ایمان اور جو عقیدہ ہے اس کا ایک تقاضا ہے تو ایمان کے مناسب تو ہیں اعمال صارحہ اور کفر کے مناسب ہیں اعمال سیئہ برے اعمال کیونکہ عمل ہوتا ہے دل کے جذبے سے جو دل چاہے گا اس کے مطابق عمل ہوگا دل میں اگر ایمان ہے تو عمل اس سے ویسے ظاہر ہوں گے بشرطے کہ وہ ایمان ایکٹیو ہے زندہ ہے تو ہم اور اگر بیچارہ کمزور ہے تو اب کمزور بیمار کو دیکھا ہوگا ہاتھ نہیں اٹھتا پیر نہیں اٹھتا آنکھ نہیں اٹھتی وہی حالت اگر ایمان کی ہے تو پھر اس سے اعمال اس کے مطابق نہیں ظاہر ہوں گے اس لیے کہ وہ اثر نہیں کر رہا ایمان اور اسی طرح سے کفر اگر ایکٹیو ہے تو اس سے کبھی بھی اچھا عمل نہیں ظاہر ہوگا اور اگر اتفاق سے ہو بھی گیا تو وہ چونکہ اللہ کے واسطے نہیں ہوا اللہ میں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے یا تو دنیا میں اس کا فائدہ اٹھا لیں تو حاصل یہ ہوا کہ ایمان جو کلم طیبہ جس کی ترجمانی کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ کی طرف جانے کے معنی یہی ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے عمل صالح اس میں مدد پہنچاتے ہیں اب اگر عمل جو ہے وہ ایمان کے مطابق نہیں ہے کیونکہ ایمان کمزور ہے تو اللہ سبحانہ و وطالعہ چاہیں گے تو جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ یہ خرابی اس کی دور ہو جائے اور ایمان خالص رہ جائے تو پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے تو یہاں یہ صورت ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ بھی لا لاہی اللہ کہا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ جہنم میں نہ رہے ان کو نکالا جائے گا اس حالت میں کہ وہ جل چکے ہوں گے یہاں تک کہ وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے مگر ان کا چہرہ ان کا چہرہ جلا ہوا نہیں ہوگا اس واسطے کہ نہ تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور نہ ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے پڑے ہوں گے اس حالت میں ان کو نہر میں لے جایا جائے, جائے گا جنت کے دروازے پر وہ نہر ہے اس میں ان کو غسل دیا جائے گا اور اس سے ان کی ہر تکلیف اور جو بدبویں ان سے اٹھتی بھی ہوں گی ان کے زخموں سے وہ ساری دور ہو جائیں گی اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو فرشتہ کہے گا خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم فتخلوہ خالدین اب تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ معلوما کہ جہنم میں ہر آدمی جانے والا ہمیشہ کلی نہیں جائے گا مگر جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ کبھی وہاں سے نہیں نکلے گا حدیث میں ایک واقعہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جہنم میں وہاں کی تکلیفوں کو بھگت رہا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب حکمت اس کے سامنے جہنم کے باہر کا کچھ حصہ لایا جائے گا جہاں وہ تکلیفیں نہیں ہیں تو وہ تمنا کرے گا اور دعا کرے گا خدا بندہ مجھے تھوڑی دیر کے واسطے وہاں تک جانے دیں جہنم سے میں نکل جاؤں تھوڑی دیر کے لیے باہر میں چلا جاؤں گڑ گڑ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے اچھی بات ہے بس وہیں تک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے وہاں تک جاؤ وہ نکل کے جائے گا اب وہاں پہنچے گا تو ایک درخت اس کو نظر آئے گا اب وہ ادھر تو جہنم سے نکلا ہے پھر وہ وہاں بھی گرمی ہے جہاں پہنچا اتری تو نہیں مگر بہرحال گرمی ہے درخت دیکھے گا تو اس کا سایہ اس کو ٹھنڈا محسوس ہوگا تو بھائی میں سایہ تک پہنچ جاؤں میں خدا مندہ اس درخت تک جانے دے تو, تو نے مجھ کہ مجھے یہاں پھر یہ دوسری دعا کیسی پھر روئے گا گر گا دعا کرے گا بس خدا یہ بات اور سن لے کہ مجھے اس درخت کے نیچے تک جانے دے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے کہ جہاں درخت کے نیچے جا درست کے نیچے پہنچے گا تو اب وہ جہنم کا دروازہ بھی اس کے سامنے آ جائے جن جنت کا دروازہ سامنے آئے گا اور جنت کے دروازے کے اندر سے وہ جنت کی نعمتیں اس کو نظر آئیں گی جگہ خدا وندہ میری ایک دعا اور قبول فرما لے مجھے دروازے تک جانے دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دعا جو کی تھی اور کہا تھا تک میں آئندہ اور کچھ نہیں چاہتا پھر یہ کیا اللہ میاں آپ تو رحیم ہیں اور غفور ہے میری ایک یہ دعا سننے مجھے دروازے کے پاس تک جانے دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ دروازے کے پاس جائے گا تو اس کے بعد وہ کہے گا اللہ میاں میری آخری دعا یہ ہے مجھے اندر تک ذرا دیکھنے لے دے اندر ہے کیا اس کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے تو کسی طرح میرا پیچھا بھی چھوڑ سکتا ہے یہ الفاظ ہے تو بس اتنا کر لے کہ مجھے اندر تک جانے دے اس کے بعد کہا جائے گا کہ اچھا اندر جا تو وہاں گا خدا تیرا تو وعدہ ہے جو جنت میں ایک دفعہ گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا یہ حدیث سنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس پہ اللہ سبحان تعالی ہسیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث کو سناتے ہوئے ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے تو صحابہ صحابہ نے بھی پھر یہی یہ کیا کہ اس حدیث کو سناتے وقت وہ بھی ہستے کہ اللہ میاں ہسے تو نبی ہسے اور پھر صحابہ بھی ہسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے تو جس نے بھی ایک دفعہ کلمہ اللہ پڑھ دیا آخر کار اس کو جنت میں جانا ہے اسی بات کو امام کہہ رہے ہیں کیونکہ موتزیرہ کا کہنا یہ تھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا اور اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا یہ موتزلہ کا کہنا تھا تو کافر اور گنے گار ان کے نزدیک اس کا کوئی فرق ہی نہ رہا یہ مبنی فکر اور اہل سنت والجماعت کے مسلح کے خلاف ہے کالا سما فیضا خرج و کالا اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے نکل کر کے اور جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا جہنم سے نکال کر کے اس وقت وہ کفار جو یوں کہہ رہے تھے کہ تمہارے ایمان نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا وہ کفار اب کہیں گے یا لیتنا تنا مسلمین کاش کے ہم مسلمان ہوتے اب پتہ چلا کہ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ مومن اور کافر سب جو جہنم میں ہیں سب ایک کی ہی حالت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمانا قرآن شریف میں اس کی طرف روبمادین کفرو لوکان و مسلمین کیسا ہوگا کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ابو حنیف عن حماد عن ابراہیم عن القمعن عبد اللہ بن مسعود قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین في النار قال نعم رجل في قاع جهنم ينادي بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبرائیل علیہ السلام فیطبار جہنم یونادی بلحن ال من فیخر اخرج اخرج فیصد وأن مالكاً بأهل النار من الأمي بأولادها فيخرج فيقول ان مالکن اولادہ فیخ رج فیق ان جہنم ظفرت ضفرت لا عرف الحجارت من الحدید و حدیط من الجال فی عليه جبرائل علیہ السلام حتیر بینئی عرش رحمان ساجدن فیقول اللہ تبارک وطالعہ لم فیقول وفي راوية كذا وكذا فيدخل جبريل فيقبره بذلك فيدخل مالك فيجده مطروحا منقوسا مجدودا ناسيته الى قدمه ويداه الى نقيه واجتمعت عليه الحيات والاقارب ثم يجدبه جذبة اخرى حتى حتى تنقطع من السلاسل والاغلال ثم يخرجه من النار فيصيره في ماء حياته ويدفعه إلى جبريل فياخذ بناسيته ويمده مدا فما مر به جبريل على ملئ من الملائكة إلا بهم يقولون اف لهذا العبد حتى يصير بين يديه عرشي الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفاراسك يا جبريل ويقول الله تبارك وتعالى عبدي ألم أخلقك بخلق حسن علم ارس رسول علم یقرا علی کتابی علم یمر فیق فلیمہ فضل فلیم فعال تدا وقد فیقور العبدو یا رب ثل تفسی حتٰ بقیۃ فنار کدا وقد خریفہ رجاع منق یا رب داؤت کبر المنان ابو حفاظ حماد سے و ابراہیم نقائ سے, سے مسعود رضی اللہ عموم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یارسول مواحدین میں سے کوئی شخص جہنم میں رہ جائے گا <خصف> یہ آپ آب ابھی پیچھے جو حدیثیں سن چکے ہیں اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور شفاعتیں ایسا معلوم ہوتا ہے دو مرتبہ ہوں گی ایک شفاعت تو ہوگی جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے لوگوں کے اور وہ شفاعت ہوگی اس بات کے لیے کہ خداوندہ اب حساب و کتاب جو ہے جلد کر لیا جائے کیونکہ حساب و کتاب کی دیری کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہوگا جو نیک ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے اور جو بد ہیں وہ تو ہوئیں گے پریشان یہ ایسا ہی سمجھیے کہ جیسے امتحان گاہ میں جہاں ایگزامینیشن ہوتا ہے تو وہاں ایگزام شروع ہونے سے پہلے طلبہ میں ایک الجھن ہوتی ہے جلدی سے پیپر سامنے آ جائے کہیں کہ طرف ہو رہی کہ جلدی سے آ جائے معلوم ہو جائے امتحان تو ہونا ہے جب ہونا ہے تو وہ آ جائے جلدی سے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ بھئی کیسا ہے پیپر تو جن لوگوں کو جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں اور یہ اطمینان ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ان کو بھی اس بات کی طلب ہے کہ جلدی آ جائے پیپر اور جنہوں نے محنتیں کم کی یا نہیں کی وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی آ جائے جو ہے قصہ ختم ہو جائے وہی حالت ہوگی حشر میں کہ حساب و کتاب نہیں ہو رہا اور ہر شخص پریشان ہے تو اس وقت سب کے سب دوڑے دوڑے انبیاء کے پاس جائیں گے جس کے آپ سن چکے ہیں متعدد دفعہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ کے پاس بھیج دیں گے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچتے میں پڑھیں گے اور اللہ سبحانہ و سے دعائیں مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور کہ کیا بات ہے تو آپ فرمائیں گے خدا حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے تو ایک سفارش تو یہ ہوگی اس لحاظ سے تو آپ شافع ہے اولین اور آخرین ہیں آپ ہی کی سفارش سے یہ تکلیف ہر امت کی دور ہوگی کہ وہ جو ایک مخمسے کے اندر پڑا ہوا ہوگا لیکن ابھی رحمۃ اللہ عال امین تو رحمت اللہ ہونا آخرت میں کھلے گا اس طرح سے کہ آپ کی سفارش سے ہی سب کا حساب و کتاب شروع ہوگا دوسری صفات ہوگی آپ کی اس وقت جس وقت جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور ان جہنم میں جانے والوں میں اہل ایمان بھی ہوں گے تو پھر آپ صفات فرمائیں گے کہ خدا بندہ میری امت کے جو افراد جہنم میں گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے جس کا تذکرہ ان حدیثوں میں آ چکا جو اب تک پڑھتے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے دوسرے حدیثوں میں تفصیل ہے اور حکم دیں گے کہ جہنم سے نکالا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ خود جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور اس کام کی نگرانی فرمائیں گے کہ میری امت کے کوئی افراد ٹھیک سے نکالے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا تو نہیں کوئی امت کا کوئی فرد مارا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی نگرانی فرمائیں گے یہ کام یہ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ سبحان حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و یہ فرمائیں گے کہ سب کو نکال لیا اطلاع دی جائے گی سب کو نکال آپ نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال جائے پھر نکالا جائے گا اور ظاہر ہے کہ ہر مرتبہ کروڑا کروڑ جو ہیں وہ لوگوں کو جانب سے نکال نکال کر ان کو نہر پہ لے جایا جائے گا یہ سارا قصہ ہو جانے کے بعد اب یہ بات معلوم ہو گئی اب کوئی نہیں رہا تب کا قصہ ہے یہ جو اب اس حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا توحید کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں رہ جائے گا آپ نے فرمایا ہاں ایک شخص جہنم کے بالکل تلی میں قار مطلب گہرائی میں وہاں ہوگا وہ گڑھے کے اندر اور وہاں وہ پکارتا ہوگا یا حنان یا منا وہ اللہ کی دو دو صفتوں کو لے کر کے اور اس کے حوالے سے اللہ کو پکارے گا یہاں تک کہ اس کی اس آواز کو حضرت جبریل کسی وقت سن لیں گے وہ آواز جبریل کو سنا دی جائے گی علمیہ کا کام ہے جبریل علیہ السلام کو اس آواز پر تاجب ہوگا اور تاجب یہ ہوگا کہ سارے لوگ نکل چکے ہیں جہنم سے یہ ایک آواز اب جہنم سے کیسے آئی ہے یہ ہے وہ تعجب کی وجہ تو جبریل علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوگا اور وہ کہیں گے کہ عجیب عجیب یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو ہوگیا کہ ابھی بھی ایک آواز جہنم سے آ رہی ہے یہاں تک کہ ان سے سبر نہ ہوگا اور وہ عرش رحمان کے سامنے پہنچیں گے اور وہاں سجدے میں پڑ جائیں گے ہوتا ہے بادشاہوں کے درباروں میں جائیے تو پہلے تو وہاں پہلے سجدے ہی ہوا کرتے تھے کوئی بھی بات کرو پہلے سجدہ کرو تو اللہ سبحانہ و سے بڑا سر کون اس کا اہل ہے کہ وہاں کوئی بھی جائے پہلے سجدہ کرے اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے بات کرے اسی سے یہ حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسجدوں میں جائے جائے تو نبی کریم صداثرم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا کرے تو دو رقط پڑھ لیا کرے کیونکہ اللہ کے گھر میں آیا اللہ کے گھر میں آیا تو کم سے کم وہ سجدہ کرے اور آداب بجائے لائے اس, اس گھر کے کہ جو گھر اللہ سبحانہ ہے کا تعالیٰ کرے یہی ایک بات ہے تو یہاں بھی حضرت جبریل عرش رحمان کے پاس پہنچ دیں گے اور سجدہ کریں گے اللہ سبحانہ ہے فرمائیں گے جبریل اپنا سر اٹھاؤ تو وہ سر اٹھائیں گے اللہ تعالی فرمائیں گے تم نے کون سی تعجب کی چیز دیکھی ہے جو عجب عجب عجیب عجیب کہتے چلے آ رہے تھے وہ کہیں اور حال اللہ کو تو معلوم ہے کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ کیوں انہوں نے عجیب عجیب کہا ہے اللہ کو معلوم لیکن اللہ میں اب پوچھیں گے. تو وہ کہیں گے خدا میں نے ایک آواز جہنم کے گڑھے کے اندر سے سنی ہے جو پکار رہا تھا ہنان اور منان تو مجھے اس آواز پر بڑا تعجب ہوا اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبریل جاؤ مالک کے پاس مالک کون ہے مالک نام ہے دروگے جہنم کا جو جہنم کا ذمہ دار ہے فرشتہ اس کا نام ہے مالک جیسے جنت کا جو ذمہ دار ہوگا اس کا نام ہے رضوان تو یہ مالک جو دروگہ ہے جہنم کا ذمہ دار اللہ تعالی فرمائیں گے اے جب